وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے علم کے حاصل کرنے کے لئے ہم سب کو جمع کیا اس سے پہلے چند موضوعات پر ہمارے کوٹ ہوئے ہیں انہی کوٹوں کے بعد اسی سلسلے میں ایک اہم ترین سلسلہ جو آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں وہ علم عمل اور دعوت سے متعلق ہے علم کے دین میں کیا اہمیت ہے اور علم کیوں ضروری ہے اسی طرح سے علم حاصل کرنے والے جو طالب علم ہیں طلبۃ العلم ہیں ان کے لیے علم کی راہ میں کیا آداب ہیں علم حاصل کرتے وقت کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے علم کے کیا تقاضے ہیں علم کے حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں یا کیا اوصاف ہیں طالب علم کے اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے بعد کیا ذمہ داریاں ایک طالب علم پر لازم ہو جاتی ہیں جن میں سے ایک دعوت بھی ہے جو علم کا پہنچانا نشر کرنا لوگوں میں پھیلانا لوگوں کو اس کی تعلیم دینا اور اسی طرح سے برائیوں کو روکنا اور بھلائیوں کی تلقین لوگوں کو کرنا اور پھر اس دعوت کے عمل میں جو طریقے گفتگو ہے آداب گفتگو ہیں یعنی کیسے بات کی جائے کیسے سمجھایا جائے عام طور سے دائی بہت سارے دعوت دیتے ہیں لیکن دعوت دینے میں ان کا طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اس لیے صحیح عمل کا طریقہ غلط ہو تو نتائج غلط نکلتے ہیں اسی لیے یہ چار موضوع ہمارے ہیں جس میں دو موضوع کا تعلق علم سے ہے اور دو کا تعلق دعوت سے ہے اور چونکہ علم اور دعوت کے درمیان دونوں میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی علم کے ساتھ دعوت کے ساتھ عمل کرے تو اس میں ضمن یہ موضوع آ جائے گا تو اس اعتبار سے ہمارے چار موضوع ہیں جو آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں جن میں پہلا موضوع ہمارے سامنے علم اور اہل علم کی فضیلت ہے تو علم کا حاصل کرنا اور علم کا پھیلانا اور اسی طرح سے علم پر عمل کرنا یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو ایک انسان اپنے ذہن میں رکھے تو دنیا اور آثرت میں کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایسے انسان کے لیے جو علم حاصل کرے اس پر عمل کرے اور اس کی دعوت دے اس پر اللہ تعالی نے آخرت کی فلاح ذکر کی ہے اور جو لوگ ایسا نہ کریں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں پسارا ہے صورت العثر میں اگر ہم چاہیں تو اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں آئیے آج کے ہم جو ہمارا پہلا موضوع ہے علم اور اہل علم کی فضیلت اس بارے میں جو دلائل ہیں جو تفاصل ہیں اس پر غور کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کمبل افسری نمال اے نبی آپ کہیئے کہ کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں کون ہے اللہ دینسم فلحیات دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں دنیا ہی میں رائے چلی گئیں برباد ہو گئیں وہ ہم یہ سب نہ سنو سنا اور وہ اسی گمان میں اسی دھوکے میں اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں انسان کی ناکامی کے دو بنیادی سبب ہیں ایک غلط معلومات کی اتباع دوسرے بری خواہشات کی اتباع ایک انسان اگر اللہ کے ہاں ناکام ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی ناکامی اس کی گمراہی اس کی بدبختی کے دو اسباب ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی معلومات غلط ہو دوسرے یہ کہ وہ اس معلومات کے مطابق عمل نہ کرے جو صحیح معلومات ہے ایک تو یہ کہ ایک انسان کوئی عمل کرے کوئی عقیدہ بنائے اور اس عقیدے اور عمل کی بنیاد صحیح علم پر نہ ہو بلکہ غلط علم پر ہو تو ظاہر بات ہے اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو اس کی غلط علم کی بنیاد پر بنائے ہوا عقیدہ بھی غلط ہوگا اور اسی طرح سے اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو اس غلط علم کی بنیاد پر کیا گیا عمل بھی غلط ہوگا اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے غلط عقائد اور بہت ساری بدعات اور خرافات اور غلط عبادات کی بنیاد غلط علم پر ہوتی ہے اور اسی طرح سے دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس صحیح علم ہو وہ جانتا ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ جانتا ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کو معلوم ہو کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے لیکن اس کے باوجود اس علم کے باوجود وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے وہ اپنے نفس کے تابع ہو جائے اور اپنی وقتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آخرت کی ابدی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لے بہت سارے لوگ جو علم رکھتے ہیں علم رکھنے کے باوجود وہ عمل نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ خواہش نفس کے تابع ہو جاتے ہیں پھر اگر یہ خواہشات انسان پر زیادہ غالب آ جائیں تو پھر اپنے عمل کو بگاڑنے سے آگے بڑھ کر ایک انسان دین کو بھی بگاڑنے والا بن جاتا ہے وہ دین میں اپنی طرف سے حلال و حرام کی تقسیم کرنے لگتا ہے وہ لوگوں کو غلط فتوے دینے لگتا ہے وہ غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے تو اگر آپ ساری گمراہیوں کو دیکھیں اور اس کو خانوں میں رکھنے کی کوشش کریں اس کا آپ الگ الگ تقسیم اس کی کرنے کی کوشش کریں تو خلاصہ اس میں یہی ہوگا کہ بنیادی طور پر گمراہیوں کی برائیوں کی ناکامیوں کی دو وجہ ہیں ایک غلط معلومات دوسرے بوری خواہشات اگر ان دونوں چیزوں کی اصلاح آدمی کر لے تو ایسا انسان علم و عمل کے اعتبار سے اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایک ایسا انسان بن سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جس کے لیے اللہ کی مفرت ہے جس کے لیے اللہ کی جنت ہے ان دو برائیوں کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے غلط معلومات کا علاج یہ ہے کہ ایک انسان علماء کی صحبت اختیار کرے دینی دروس میں حاضر ہو اور اسی طرح سے کتابوں کا مطالعہ کریں اور جو علم کے وسائل شرعی وسائل اس کے پاس مہیا ہیں اس کے پاس موجود ہیں ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے دین کا علم حاصل کرے اسی طرح سے علم والے بھی نہ جاننے والوں کو دعوت دیں ان کو سمجھائیں ان کی تربیت کریں ان کو تعلیم دیں اور دوسرا جو مسئلہ ہے جو خواہشات نفس کی اتباع کا مسئلہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے دیے ہوئے علم کے تابع ہو کر شریعت کی طباع کرتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کرے اپنے نفس کو پابند بنانے کی مشق کرے جیسے ایک جانور کو پابند بنانے کے لیے اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے جیسے ایک بچے کی تربیت کے لیے اس پر مستقلاً دھیان دے کر اس کو اصول سکھائے جاتے ہیں اس کو ادب سکھایا جاتا ہے اس کو سزا بھی دی جاتی ہے اس کو رغبت دلائی جاتی ہے اسی طرح سے ایک انسان اپنے نفس کا تجزیہ کرے اس کو بھلائیوں کی ترغیب دے برائیوں سے روکے اور اسی طرح سے برائیوں میں مبتلا ہونے کی بعد اس کو سزا دے اور اسی طرح سے اپنے نفس کا تجزیہ کرے اپنے نفس کو پاک کرے تو خلاصہ کلام یہ کہ علم کا بگاڑ اور عمل کا بگاڑ انسان کی آخرت کے بگاڑ کا سبب ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو تزکیہ نفس کے میدان میں جاتے ہیں ان لوگوں کے بھی بگاڑ کا عمل یہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کو شیطان اس طرح سے گمراہ کرتا ہے کہ تزکیا نفس میں علم غلط ان کے سامنے پیش کرتا ہے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کرتا ہے اور صاف ستھرا علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی طرف سے آیا ہوا علم اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تصیہ نفس کے لیے بھی وہ اعمال کرتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا طبقہ جن کو سوفیا کہا جاتا ہے صوفی ان کا مقصد کیا تھا انہوں نے مسئلہ سمجھ لیا تھا لیکن حل نہیں سمجھا وہ مسئلے کے سمجھنے میں غلطی نہیں کیے لیکن حل کے سیکھنے سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی صحیح علم ان کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے صوفیہ کا طبقہ اصلاح نفس کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا انہوں نے اس بات کو جانا کہ انسان کے بگاڑ کا اصل مسئلہ اس کا نفس ہے نفس کو صحیح کر لو شیطان کا بس اس پہ نہیں چلے گا تو نفس کو پابند بنانا چاہیے نفس کی اصلاح کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے نفس کی اصلاح میں وہ لوگ مرض کی تشخیص میں کامیاب ہو گئے لیکن علاج علاج ان کی سمجھ میں نہیں آیا شیطان نے علاج کے سمجھنے میں ان کو گمراہ کر دیا انہوں نے اصلاح باطن کے نام پر تزکیہ نفس کے نام پر ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے جو شرک اور بدعات تک ان کو لے کے چلے گئے کیوں ایسا ہوا صحیح علم ان کے پاس نہیں تھا انہوں نے اپنے حل کو کتاب سنت کا پابند نہیں بنایا ان کے پاس قرآن سنت کا علم نہیں تھا پھر یا تو متلقن ان کے پاس نہیں تھا آزاد ہو گئے یا پھر انہوں نے اپنی اپنی عقل کو قرآن و سنت کی تعلیمات اور نصوص پر ترجیح دی یعنی انہوں نے یا تو صحیح چیز جانی ہی نہیں کہ کیا حل ہے قرآن و سنت میں کیا سکھایا گیا ہے یا پھر انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا لیکن سمجھا اپنی عقل سے سلف کا طریقہ اختیار نہیں کیا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج اصلاح باقن کے نام پر تزک نفس کے نام پر نفس کی اصلاح کے نام پر جو بھی صوفیت پائی جاتی ہے اس کا اکثر حصہ معظم حصہ خرافات پر اور شرکیات پر اور اسی طرح سے بدعات پر مبنی ہے وہ اس میں سب شرکیات پائی جاتی ہیں اس لیے آپ درگاہ وغیرہ کو دیکھیں قوالیاں دیکھیں اسی طرح سے آپ وہ ساری چیزیں دیکھیں گے جو اسلام میں نہیں ہیں جو اسلام کے نام پر آج چل رہی ہیں اور یہ صوفیہ کی جماعت ہے جس کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہے اور اسلام کی تصویر عالمی سطح پر بہت زیادہ بگڑی ہے خلاصۂ کلام یہ کہ انسان کے بگاڑ کے دو سبب ہیں ایک علم کی خرابی دوسرے اتباع نفس ان دونوں کا علاج جس انسان نے صحیح طور سے کیا یہ دونوں چیزیں دونوں مسئلے جس نے حل کر لیے اس نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا ایسا انسان اللہ کے نزدیک نیک صالح اور جنت کا حقدار ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو موضوع ہیں جو چار ٹاپکس ہیں یہ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے پہلا حل صحیح علم اس کی اہمیت نمبر دو اس پر عمل اس لیے کہ صرف علم نجات نہیں دے گا علم سبب ہے اور علم ذریعہ ہے عمل کی سلاح کا تو دوسری چیز عمل عمل صالح عمل پر کیسے جمے اور تیسری چیز کہ ایک انسان اپنی ذات تک محدود نہ رہے اگر وہ صحیح ہو اس کے پاس علم ہو تو اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں دوسروں کی صلاح کی اسی طرح سے ایک انسان صحیح عمل کر رہا ہے لیکن وہ کسی جزیرے پر نہیں جیتا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں سماج کے بیچ میں جیتا ہے تو جب سماج کے بیچ میں وہ ہے تو اس کے اثرات سماج پر پڑیں گے اور سماج کے اثرات اس پر پڑیں گے تو یقینی چیز ہے کہ روزانہ جن لوگوں سے وہ ملتا ہے ان کے اثرات بھی اس پر پڑیں گے یا تو یہ ان کی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے گا یا لوگ اپنے غلط اثرات اس پر ڈالتے رہیں گے اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے تاکہ دوسروں کے اثرات اس پر نہ آئیں دو میں سے کسی کسی کا اثر دوسرے پر پڑے گا تو تیسری چیز دعوت ہے کہ ایک سماج کی صلاح میں آدمی مشغول ہو تاکہ سماج کے غلط اثرات ختم ہو اور ایسا نہ ہو کہ یہ یا اس کی اگلی نسل بگاڑ اور گمراہی میں چلی جائے تو تین باتیں ہیں جو ہم کو اس کورس میں سیکھنی ہے جن کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور جن کے آداب کو بھی سیکھنا ہے وہ کیا ہے علم صحیح علم قرآن و سنت کا علم نمبر دو عمل سوال عمل پر جمنا علم کے مطابق عمل کرنا نمبر تین جو علم سیکھا ہے اور جس عمل کی خود کوشش کر رہے ہیں اس علم کی اور عمل کی دوسروں کو بھی دعوت دینا اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا اگر ان میں کوئی برائی اور خرابی پائی جاتی ہے تو. تو بہرحال یہ ہمارے یعنی موضوع کا خلاصہ ہے یہ پورے کورس کا خلاصہ ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علم ہے جس کے بارے میں میں نے ذکر کیا کہ انسان کے بگاڑ میں سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑا سبب اس کے علم کی خرابی ہے اس لیے کیا آپ دیکھیں ایک آدمی جو کچھ کرتا ہے اس میں ایک انسان اپنے لیے کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے کسی کو غلط ایک آدمی تجارت کر رہا ہے اس کو لگ رہا ہے تجارت میں فائدہ ہے اس لیے وہ تجارت کر رہا ہے کوئی آدمی ڈاکٹر بنا ہے کوئی آدمی انجینئر بنا ہے کوئی آدمی کوئی چیز کھاتا ہے کوئی آدمی ڈائٹنگ کرتا ہے کوئی آدمی کسی قسم کے کپڑے پہنتا ہے کوئی آدمی کسی قسم کا گھر پسند کرتا ہے تو آدمی کی پسند ناپسند ہوتی ہے یہ پسند اور ناپسند اور یہ کوششیں اس کی علم کتابیں ہوتی ہیں عام طور سے وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے تب ہی اس چیز کو آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عقیراً ایک انسان کا مدار جو ہوتا ہے اس کی زندگی کا اس کی سوچ پر ہوتا ہے اس لیے اگر سوچ صحیح ہو تو آدمی کی زندگی صحیح ہوتی ہے اور اگر سوچ صحیح نہ ہو تو اس کی زندگی غلط ہوتی ہے سوچ کو صحیح کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑی دوائی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحیح علم ہے کیونکہ انسان کا علم اگر صحیح ہو اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے انسان کا علم اگر غلط ہو اس کی سوچ غلط ہوتی ہے آپ دیکھیں جو بچہ ایسے ماحول میں پلا ہو جہاں پر چوری کر کے یا کسی سے کوئی چیز چھین کے اس کو حاصل کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے اس کی سوچ یہی بنے گی کیونکہ اس نے اپنے ماحول میں یہی دیکھا اس کو یہی دکھائی دیا کہ یہی صحیح ہے کہ جو آدمی کو چھین لے کسی سے دھوکا دے دے کسی کو تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے اس کی معلومات بچپن سے وہی بنی ہے تو ظاہر بات ہے آگے زندگی میں وہ انسان اسی طرح سے لوگوں کو دھوکا دے گا لوگوں سے چھینے گا لوگوں پر ظلم کرے گا اور جس بچے کی تربیت اس کی معلومات کا حصہ یہ ہے بچپن سے کہ نہیں ہم کو چوری نہیں کرنا ہے ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے ہم کو دھوکا نہیں دینا ہے تو اس کی سوچ میں یہی باتیں بس جاتی ہیں وہ بچہ اپنی سوچ میں سے ان چیزوں کو نکال نہیں پاتا ہے کیونکہ اس کی معلومات کا بنیادی حصہ یہی چیزیں ہیں اس لیے ہم اگر صحیح علم حاصل کریں اس میں غور و فکر کریں اور اس علم کو اپنے ایمان میں جگہ دیں اس علم پر ہم یقین رکھیں اپنے ایمان کا مدار اس علم پر رکھیں ہماری سوچ اور ہماری زندگی صحیح ہو سکتی ہے علم بہت اہم چیز ہے اس اہمیت ہی کا ایک اظہار ہے اور اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن جو کہ سارے علوم کا اصل ہے سارے علوم کا کی اصل کتاب ہے اور اصل العلم جس کو کہا جا سکتا ہے اصل العلم جس کو کہا جا سکتا ہے تو یہ کتاب قرآن یاسین والقرآن الحکیم حکمت والی کتاب جب اللہ نے نازل کی تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وہی جو نازل کی اس وحی کا تعلق علم سے تھا تو علم کی فضیلت میں آپ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی جو نازل کی وہ علم سے متعلق تھی آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا آئےتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے علم کی اہمیت کو سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ العلق میں آیت نمبر ایک سے پانچ تک یہ بات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم قرا الذي خلق خلق المین الرا ورب اکرم المب علم القلم علم یہ وہ پانچ پہلی آیتیں ہیں جو قرآن کریم کا حصہ ہیں اور سب سے پہلے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد یہ پیغام دیا اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آیتیں ہیں اس کی تفسیر کے لیے مستقل وقت درکار ہے لیکن پھر بھی میں اختصاراً کوشش کروں گا اس لیے کہ بہت اہم آیسے ہیں اور نہ صرف اس میں علم بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری بنیادی باتیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما پڑھ بسم ربک اپنے رب کے نام سے اللہ دی جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا علق سے علق وہ جمع و خون ہے جو عورت کے رحم میں حمل کے ٹھہرنے کی بالکل ابتدائی حالت ہوتی ہے اقرأ وربک الاکرم پڑھ اور تیرہ رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ بالکل نہیں جانتا تھا یہ پانچ آیتیں ہیں اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہاں پر آیات میں علم سے متعلق کئی الفاظ ہیں نمبر ایک خرا پڑ پڑھنا یہ لفظ علم سے تعلق رکھتا ہے نمبر دو علما علامہ کے معنی ہیں سکھانا تعلیم دینا یہ علم کے پھیلانے کا سبب ہے تیسرا لفظ القلم قلم علم کے, بات کے لیے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے حفاظت علم کا ذریعہ ہے اسی طرح سے نشر علم کا علم کے پھیلانے کا ذریعہ ہے دعوت کا ذریعہ ہے اسی طرح سے معلوم یعلم انسان کی اصل وہ نہیں جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا معلوم ہوا کہ انسان پیدائشی نہیں جانتا ہے تو ظاہر بات انسان کو سیکھنا پڑے گا تب جا کے وہ علم حاصل کرے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پانچ آیتوں میں علم سے متعلق کئی باتیں بیان کی ہیں آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اے نبی اللہ نے کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا اس کو بیان نہیں کیا اس لیے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ مطلق چھوڑ دیا کسی مخلوق کا نام نہیں لیا تو اس سے مراد تمام وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں یہاں پر اقرا کا حکم علماء نے کہا ایک تو پڑھنے کے اعتبار سے ہے دوسرے اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری تھی دی تھی کہ آپ اپنی عبادات میں قرآن کو پڑھیں اور اسی طرح سے آپ اپنی دعوت میں بھی قرآن کو پڑھیں آپ تبلیغ کے طور پر بھی قرآن کو پڑھیں تو یہاں پر اقرا بسم ربک رب اپنے رب کے نام سے پڑھ یعنی اپنے رب کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے اپنے رب سے مدد لیتے ہوئے کیونکہ اپنے رب کے نام سے جب پڑھے گا تو برکت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ کی سے مدد مانگتے ہوئے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی یہاں پر مراد ہے دوسری بات علما نے یہ بھی کہی کہ یہاں پر آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بسم ربک اپنے رب کی طرف سے کہہ رہے کہ آپ پیغام بر ہیں آپ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من الق یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ تمام مخلوقات کا خالق ایک اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہاں پر آگے عموم سے خصوص کی طرف اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ تبدیلی ہے مغا تب یعنی تغیر ہے اس میں آیات میں کہ ایک تو پہلے کہا گیا کہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے کی طرف سے مبلغ ہیں کہ ساری مخلوقات اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور مخلوقات کو بندوں کو انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیغام اس ذات کی طرف سے ہے جو ساری مخلوقات کا رب ہے خلق الانسان من علق وہ اللہ وہ معبود وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے علق جب عورت کے پیٹ میں رحم پھیر جاتا ہے تو ایک دم پہلی حالت جو ہوتی ہے اس جس میں وہ بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے بس ایک جمے ہوئے خون سے زیادہ نہیں ہوتا ہے وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے اس کو الگ کہتے ہیں ابھی اس کا جسم بنا نہیں ابھی اس کی آنکھیں نہیں بنی اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بنے بس وہ ایک جمع ہوا خون پیٹ میں پڑا ہوا ہے عورت کے. حمل میں بس جما ہوا ہے یہ ادھوری شکل ہوتی ہے بجود. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسکین دی آپ کو بتایا گیا خلق الانسان من علق کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان کو ایک ادھورے وجود سے کامل وجود میں تبدیل کر دیا انسان نہیں تھا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا اور نق سے کمال کی طرف لے گیا کمی سے کمال کی طرف لے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسکین دی کہ اے نبی اگر کیا آپ کہہ رہے ہو ما انا بقارے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امید ہے آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ ذات جو انسان کو علق سے جو کہ ایسی شکل ہے کہ جس کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس علق سے انسان کو تربیت دیتے دیتے دیتے ایک ایسا وجود دیا کہ جو ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان دل اور اس طرح سے پورے جسم اور ڈھانچے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی سننے کی صلاحیت دی دیکھنے کی صلاحیت دی سوچنے کی صلاحیت دی تو وہ اللہ جو ایک القاہ کو ایک مکمل انسان میں تبدیل کر سکتا ہے وہ كمال دینے والا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا اور آپ کو ایک کے بعد ایک مرتبہ آگے بڑھاتے بڑھاتے کامل علم والا بنا دے گا آپ مخلوق کے اعتبار سے آپ لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہو جاؤ گے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے جب یہ آیت نازر ہوئی اور جبریل نے کہا کہ پڑھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جواب میں کہہ رہے تھے مانا بے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اللہ تعالی نے ان آیات میں تسکین دی اور دوسروں کو بھی بتلا دیا کہ اگر چاہے نبی امی ہیں لیکن اللہ تعالی وہ ذات ہے جو ایک علقہ کو بھی کامل انسان بناتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا لکھا نہ ہونا آپ کی نبوت میں کوئی عیب پیدا نہیں کرتا ہے اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ایک وربک الاکرم پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرے گا کیوں اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا کیوں اللہ تعالیٰ مخلوقات کو عدم سے وجود اور نقص سے کمال کی طرف لے جاتا ہے نہیں تھا پیدا کیا اور کمزور حالت میں تھا پھر اس کو مضبوط حالت میں کمال کی طرف لے گیا کیوں کرتا ہے کیا مخلوق سے اس نے کچھ لیا ہے مخلوق کا اس سے کچھ آنا ہے نہیں ایک وربک ورب کل رب بڑا کریم ہے وہ سخی ہے وہ دیتا ہے اپنی طرف سے دیتا ہے کیوں نبی کی تربیت اللہ کرے گا کیوں اللہ نے ہدایت بھیجی کیوں اللہ نے قرآن دیا اس لیے کہ اللہ تعالی صحیح ہے اللہ تعالی مخلوقات کو اپنی طرف سے عطا کرتا ہے چاہے وہ انسان کی حاجات ہوں یا چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہو جو کچھ اللہ تعالی دیتا ہے اپنی طرف سے دیتا ہے اللہ پر انسان کا کوئی مطالبہ حق یا احسان نہیں ہے نوز باللہ بلکہ اللہ ہی کا احسان مخلوق پر ہے رب وربک اکرم اللہ وب القلم وہ ذات جس نے انسان کو اور بندوں کو قلم کے ذریعے تعلیم دی یہاں پر علماء نے کہا کہ اس میں قلم کی فضیلت ہے اس سے مراد وہ قلم ہے جس کے ذریعے سے علم نقل ہوتا رہا ہے چاہے وہ اللہ سے فرشتوں تک ہو کہ جس کو تقدیر وغیرہ میں نقل کیا جاتا ہے اللہ کے فیصلوں کو حکموں کو جو کہ حکم کو ہے جو کہ قضا و قدر سے متعلق ہے یا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے بندوں کو دیتا ہے جو نبیوں والا علم ہے جو کہ انبیاء اپنی جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کو لکھ کر محفوظ کرتے ہیں تو یہ جو بھی علم ہے چاہے وہ لاہ محفوظ کا علم ہو جو کہ اللہ ہی کا علم ہے اور یا پھر شرعی علم ہو جو کہ نبیوں کو دیا جاتا ہے اس علم کے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہر زمانے میں قلم رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ علم اب کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی انسان کو لکھنا سکھایا اور انسان کو علم کے محفوظ رکھنے کا طریقہ بتایا انسان کو الفاظ کی اور لکھنے کی اور کتابت کی تعلیم دی قلم کا اس کو استعمال سکھایا علم کی حفاظت اس کو سکھائی اللہ علام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ اللہ نے علم قلم کے ذریعے سے سکھایا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ وہ ذات جو قلم کے ذریعے سے تعلیم دیتی ہے آپ بغیر قلم کے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے سکتا ہے اللہ جو چاہے ذریعہ استعمال کرے اللہ جو چاہے ذریعہ استعمال کرے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے بغیر تعلیم دی یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں سکھایا لیکن آپ کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تاکہ یہود اور نصارہ آپ پر یہ الزام لگانے میں کامیاب نہ ہوں کہ آپ نے تورات اور انجیل سے کاپی کی ہے آپ نے تورات اور انجیل سے نقل کر کے لوگوں کو اللہ نے محمد اللہ کو امی پیدا کیا اور یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک انسانیت کے لیے سوال تھا کہ جو انسان خود امی ہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں وہ ساری باتیں جو انسانیت سے چھپی ہوئی تھیں چاہے وہ پچھلی کتاب میں ہوں یا آئندہ زمانے میں آنے والی ہوں اللہ کے یہ بندہ اللہ کے کی یہ نبی کیسے انسانوں کو ساری باتیں بتا سکتے ہیں یہ سوال اللہ نے کھڑا کر دیا تاکہ جو انسان ہدایت کا طالب ہو جو سچائی کو آنکھ کھلا رکھ کے دیکھ سکتا ہے وہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بغیر پر دے کے دیکھ لے وہ سمجھ لے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے نبی ہے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ کے اللہ عالم انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اس میں نہ صرف شریعت بلکہ انسان کی ساری ترقیاں ہیں آج آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے ماؤ سے سیکھتا ہے وہ سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اللہ کی طرف سے مسلسل وہ رہبری میں ہوتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو کیا کچھ نہیں سکھایا ناؤ بنانا اس نے سکھایا لکھنا پڑھنا اس نے سکھایا اس نے اس کو کپڑے سینا سکھایا اس نے گھر بنانا اس کو سکھایا اس نے بہت ساری چیزیں انسان کو سکھائی اسی طرح سے انسان کو دین سکھایا عقیدہ سکھایا نبیوں کے ذریعے سے عبادت کا طریقہ سکھایا اسی طرح سے اخلاق اس کو سکھایا اس کو کھانے پینے کے پیشاب پکانے کے سونے جاگنے کے آداب اس کو سکھایا اس کو حلال و حرام کی تقسیم سمجھائی اس کو نفع نقصان سمجھایا اس کو بیماری اور علاج اس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ سکھایا انسان نہیں جانتا تھا آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیا صحیح کیا غلط چا. کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے وہ کیڑے اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے اس کو نہیں معلوم اس کا نفع کس میں ہے نقصان کس میں ہے وہ دوائی سے بھاگتا ہے وہ, سے بھاگتا، وہ کھانے سے بھاگتا ہے تو بچے کو اپنا نفع نقصان نہیں معلوم ہے انسان کو اللہ نے کہ... اللہ نے یہ تعلیم دی جب اس کو سمجھ آتی ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھایا ان کو چیزوں کے نام سکھائے ان کو سے بنانا سکھائی ان کو نفع نقصان کا فرق بتلایا جنت میں بھی بتایا جنت سے اتارنے کے بعد بھی بتایا ان کو دین سکھایا عقیدہ سکھایا امان سکھائے عبادت سکھایا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رہبری انسان کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے چاہے وہ اس کی جبلت کی صورت میں ہو یا شریعت کی صورت میں ہو اللہ تعالیٰ نے اب بتائی ایک بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اس کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یعنی بھوک لگی ہے وہ بھوک لگتی تو روتا ہے اور دودھ پینا اس کو کس نے سکھایا مچھلیوں کو تیرنا کس نے سکھایا مچھلیوں کو تیرنا, کس نے سکھایا؟, کو تیرنا کس نے سکھایا کچوے کے بچے پیدا ہوتے ہیں تمہاری جگہ یہ ہے کون سکھاتا ہے کچوا زمین پر بچے دے رہا ہے اور وہ بچے اس کے نکلنے کے بعد میں وہ بچے سیدھا پانی کی طرف بھاگتے ہیں کون ہے چڑیا کے بچے ہیں کون ان کو سکھاتا ہے کہ ماں کی چونچ سے وہ اپنی غذا حاصل کرے کون سکھاتا ہے پرندوں کو گھوصلہ بنانا کون سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو تعلیم دی ہے لیکن انسان کو اللہ نے فضیلت دی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی کا علم اپنی شریعت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات کا علم اپنی پسند و ناپسند کا علم انسان کو دیا ہے یہ انسان کا شرط بھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے تو یہ علم انسان کو قیمتی بناتا ہے اور اس علم سے محرومی انسان کو انسان کے درجے سے گرا کر جانور بلکہ اس سے بھی برے درجے پر پہنچا دیتی ہے کیونکہ جانور بھی اللہ تعالی کی دیوی ہدایت کے تابع رہتے ہیں بکری برابر گھاس کھاتی ہے شہد کی مکھی برابر شہد بناتی ہے جاندار بھی انسان کے علاوہ اللہ کی مرضیات کو پورا کرتے ہیں لیکن انسان جب اس علم سے محروم ہو جاتا ہے اور اس علم کی بجائے اپنی خواہشات کی سیوا کرنے لگتا ہے تو ایسا انسان اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے تو یہ جو آیات ہیں ان میں اگر آپ غور کریں اور تفاثیر کا مطالعہ کریں تو ان آیات میں بہت ہی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ بالکل علماء نے کہا کہ بالکل موضوع موضوع ہے بالکل مناسب موضوع یہ یہاں پر ہے کہ اللہ نے ان پانچ آیتوں میں انسان کو علم دعوت اللہ کے اس پر احسان اللہ کے اس کو علم دینے اور اسی طرح سے انسان کے جہل کے ساتھ پیدا ہونے کچھ نہیں جانتا تھا اور انسان کے پیدائش کے ابتدائی مرحلے سے اس کو کمال درجے تک پہنچانے میں اشارہ دے دیا کہ وہ اللہ جو تخلیق کے اعتبار سے انسان کو ایک نف سے ایک ادھوری شکل سے کامل درجے تک خود پہنچاتا ہے انسان کا کمال صرف ڈھانچے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ بہت ہی کمزور تھا اب صحت مند ہو گیا علاقہ تھا اب اس کے بعد ایک کامل انسان بن گیا ڈھانچے اور ڈھانچے میں فرق انسان کا کمال نہیں بتاتا ہے انسان کا کمال اصل کمال اس کا اخلاقی کمال ہے اس کے علم و عمل کا کمال ہے جو کہ انسان کا اختیاری اور اس کا قصبی معاملہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت مند پیدا کرتا ہے کسی کو کمزور تو انسان کا اصل کمال اس کی نجات اس کی فلاح اس کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے اس کی کامیابی اصل اس میں ہے کہ اس نے کیا سمجھا اور کیا کیا اصل کمال اس میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو اللہ انسان کو القاع سے انسان بناتا ہے وہی اللہ انسان کو اخلاقی اعتبار سے کمال کے لیے رہبری نہ دے یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے انسان کے اخلاقی کمال کے لیے اس کی سوچ کی اونچائی کے لیے اپنی طرف سے رہبری دی ہے اور اسی کا نام قرآن ہے اسی کا نام سننا ہے اسی کو وہی کہا جائے گا تو یہاں پر بتایا گیا کہ البی خلقل انسان اور ربک الکرم البی اللہ قلم دیکھی کا ربص ہے کہ جس نے انسان کو الگ سے پیدا کیا پڑھ وہ کریم ہے،, ہے وہ صرف ڈھانچے کے اعتبار سے رہبری نہیں دیتا ہے وہ صرف کھانے پینے کی رہبری نہیں دیتا ہے بلکہ دنیا سے بڑھ کے آخرت ابدی زندگی کبھی نہیں ختم ہونے والی زندگی جو جنت کی زندگی ہے وہ دنیا میں کھانا پینا تجھ کو دے دے دنیا میں کھانے پینے کے حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دے لیکن آخرت کی نعمتوں کے فصول کا ذریعہ نہ دکھائے نہ سکھائے نہ عطا کرے ہو نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہبری دی راستہ بتایا تاکہ انسان اپنی جسمانی اور اپنی روحانی دونوں حیثیتوں سے اپنے آپ کو کامل کر سکے یہ اختصار ہے نایات کا جس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس میں جو اصل نقطہ ہمارا ہے وہ یہ کہ علم کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل کی تو اس میں حصول علم حفاظت علم عشایت علم ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلایا انسان نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کو سکھایا اللہ نے بتلایا یہاں پر کہ یعنی قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اسی طرح سے اللہ نے یہاں پر پڑھنے کا ذکر کیا تو انسان کا سیکھنا انسان کا حفاظت علم کرنا علم کی حفاظت کرنا اور علم کی اشاعت کرنا تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے تو بہرحال پہلی وہی علم سے متعلق تھی یہ علم کی فضیلت کے لیے کافی وافی دلیل ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں قرآن و سنت میں علم کے اور بھی فضائل آئے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ بس اللہ نے پہلی وہی علم کے تعلق سے نازل کی بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور باتیں بیان کی ہیں اگرچہ اس میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں خلاصے کے طور پر آپ دو باتیں یاد رکھیں کہ اقرا ان آیات آیات میں پانچ آیتوں میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں ایک تخلیق دوسرے تعلیم اب یہ اینڈ کا آپ یاد رکھیں ایک اللہ نے یہاں پر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا دوسرے اللہ نے یہاں پر انسان کی تعلیم کا ذکر کیا یعنی اللہ نے بتایا کہ انسان کو اللہ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اللہ تعالی نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا تو یہاں پر دو احسان اللہ کے ذکر ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ نے وجود دیا پہلا احسان دوسرا احسان انسان دوس انسان کو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اللہ نے اپنی طرف سے اس کے لیے علم کا, وحی کا رہبری کا ہدایت کا انتظام کیا تو یہ دو احسان اللہ کے ہیں اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے اللہ نے وجود بھی دیا اور وجود کی بقا کے اسباب دیے اور اودی وجود اور فلاح کے لیے راستہ بتا دیا علم کے ذریعے سے بہرحال آگے بڑھتے ہیں علم کے کیا فضائل ہیں نمبر ایک علم صفت کمال ہے علم صفت کمال ہے اور اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت علم ہے یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ جڑی ہیں وہ ایب والی نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات تمام صفات ایب سے پاک ہیں اور یہ تمام صفات کمال درجے کی ہیں اور یہ ساری کی ساری صفات خوبیاں ہیں برائیاں نہیں ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں بری بات کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ہم یہ ہی جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف خوبیوں والا ہے تو اللہ کی صفات میں ایک صفت علم بھی ہے تو ظاہر بات ہے کہ علم ایک صفت صفت کمال ہے ایک خوبی ہے ایک بھلائی ہے ایک خیر ہے اللہ تعالیٰ مولاکم حکم علیم الحکیم اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا کارساز ہے کاموں کا بنانے والا ہے واللہ مولاکم اللہ تمہارا ولی کار ساز کاموں کا بنانے والا تمہاری حفاظت کرنے والا تمہاری مدد کرنے والا اللہ تمہارا مولا ہے وہ اللہ مولا ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے وہ اللہ مولا کو وہکیم وہ علی العلیم حکیم وہ علم والا ہے وہ حکمت والا ہے وہ علم والا ہے وہ حکمت والا ہے علم اور حکمت میں فرق ہوتا ہے علم جاننے کا نام ہے علم جاننے کا نام ہے اور حکمت اس علم کو صحیح طور سے استعمال کرنے کا نام ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک انسان ہے اب اس کے پاس کسی چیز کا علم ہے جیسے مثلا تعویز باندھنا غلط ہے گلے میں تعویز لٹکانا شرک ہے اب یہ علم اس کے پاس ہے اب گاؤں سے گھر پہ کوئی مہمان آئے اب ان کے گلے میں دکھائی دیا کالا تعویز پڑا ہوا ہے اب اگر اس علم کو پھینک دے ان کے اوپر کہ دیکھتے ہی کہا تم مشرک ہو گئے یہ شرک کر رہے تم لوگ تو اس نے علم کو صحیح طور سے استعمال نہیں کیا اس کا کام تھا پہلے اس کو بتاتا دیکھو یہ گلے میں آپ نے کیا لٹکایا ہے کئی تعویذ ہے کیوں یہ حفاظت کے لیے ہے تو اس کو بتایا جائے نہیں اللہ تعالی ہے اللہ حفاظت کرتا ہے اللہ سے بڑھ کے ہے اللہ کی مرضی کے خلاف یہ تعویز کر سکتا ہے یہ نہیں اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو یہ تعویز بچائے گا نہیں اگر اللہ راحت دینا چاہے تو یہ روک سکتا ہے نہیں تو اس کا دخل کیا ہے اللہ تعالی جو چاہے کرتا ہے دعا اچھی یہ تعویز اچھا اللہ مانگنے سے دے گا کہ نہیں دے گا دے گا تو اللہ تعالی کی طرف اس طرح سے ایک انسان پھیرے کہ کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تھا تعویز لٹکایا تھا کہے کہ نہیں ہمارے لیے تو نہیں ہے صحابہ لٹکاتے تھے نہیں تو جب اللہ نے نہ حکم دیا نہ رسول نے اس کو کیا نہ اللہ کی تقدیر کے خلاف یہ کچھ کر سکتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں بلاکس بات آئی ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی کہا ہے کہ من نے اللہ کا اشرف فقط اس نے تبیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا تو کیا یہ صحیح ہے تو سامنے والا سوچنے لگے گا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایک کے ایک ترتیب سے بات کر رہے ہیں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جانی ہوئی چیز کو صحیح طور سے پیش کرنا اپنے معاملات میں صحیح فیصلے کرنا صحیح وقت پہ صحیح بات کرنا اور صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا اس کا نام حکمت ہے عربی زبان میں حکمت کے معنی حکمت کس کو کہتے ہیں شعی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا حکمت کی کیا معنی ہے چیز اس کی اپنی جگہ پر رکھنا جو چیز جہاں رکھنے کی وہاں رکھنا جو چیز جہاں رکھنے کی ہے اس کو وہاں رکھنے کا نام حکمت ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ تعالیٰ الحکیم ہے مثلا بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ پہلا حصہ دیکھیے قرآن میں اور ہوتا ہے آیات میں الفاظ میں کوئی لفظ یوں ہی نہیں آ جاتا ہے اللہ نے پہلے کیا فرمایا کو مولا کو اللہ تمہارا مولا ہے اللہ تمہارا کارساز ہے تمہارے کاموں کا بنانے والا ہے تمہارے مسائل کا حل کرنے والا ہے تمہاری مدد کرنے والا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کوئی آدمی کہے گا اور آگے کہا جا رہا ہے وہ علیم وہ جانتا ہے یعنی تمہارے مسائل کو جانتا ہے تمہاری حالت کو جانتا ہے تمہارے حل کو جانتا ہے سلوشن جانتا ہے پھر آدمی کہے پھر مدد کیوں نہیں کیا کل میری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈالنا ہے بندے کو کب شفا دینا ہے بندے کی کب مدد کرنا ہے وہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے دنیا میں کون کون برائیاں کر رہا ہے کون ظلم کر رہا ہے سوال کون کون پکڑتا کیوں نہیں وہ جانتا ہے تو پکڑتا کیوں نہیں وہ حکمت والا ہے وہ حکمت والا ہے ظالم کو ایک وقت تک کی ڈھیل دیتا ہے لیکن صحیح وقت پر اس کو پکڑتا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کو معلوم نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں پکڑ نہیں آ رہی ہے کیوں نیک بندوں کی مدد نہیں آ رہی ہے کیوں انسان کوشش کر کے بھی اس کو نتائج نہیں آ رہے ہیں اللہ کو نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالی حکمت والا ہے اللہ تعالی جانتا ہے کون سی چیز کب کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے بہت بڑی بات یہاں پر بیان کی ہے جس میں بہت سارے مسائل کے لیے ایک چابی ہم کو مل جاتی ہے بہت سارے سوالات کا جواب انسان کو مل جاتا ہے واللہ اللہ مولاک علی مل اللہ تمہارا کاموں کا بنانے والا ہے اور اللہ تعالی علم والا ہے اور حکمت والا ہے اللہ حکمت والا ہے گہری سمجھ کو باریک جاننے کو حکمت کہا جاتا ہے ابن باصردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العلیم البی قد کم ملافی علمی ہی الحکیم البی قد کم فی حکمی ہی کہ اللہ العلیم ہے وہ اپنے علم میں کامل ہے بہت سارے لوگ کچھ جانتے ہیں کمپیوٹر کا جاننے والا وائرنگ کا نہیں جانتا ہے اور بعض اوقات بیل گاڑی کا بھی نہیں جانتا ہے چھوٹی چیز بعض اوقات آدمی نہیں جانتا ہے جاننے والا بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے بہت ساری چیزوں کو نہیں بھی جانتا ہے لیکن کیا اللہ کا ایسا معاملہ ہے نہیں اللہ العلیم ہے کا کیا مطلب ہے اللہ العلیم ہے کا مطلب اللہ قد کمفی علمی ہی اللہ جو اپنے علم میں کامل ہے کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے ہر چیز کو جانتا ہے نہ صرف حال کو جانتا ہے بلکہ ماضی کو اور مستقبل دونوں کو جانتا ہے پہلے کیا تھا بھی جانتا ہے بولتا نہیں ہے آج کیا ہو رہا ہے سب جانتا ہے چھپا ہوا کچھ نہیں اس سے کل کیا ہونے والا وہ سب جانتا ہے اس سے وہ چیز مخفی پوشیدہ نہیں ہے چھپی بھی نہیں ہے تو ماضی حال اور مستقبل سب کا جاننے والا اللہ ہے اللہ قد کم الفی علم اپنے علم میں وہ کامل ہے وہ الحکیم اللہ قد کم الفی حکم وہ الحکیم ہے جو اپنے اپنے حکم میں کامل ہے حکمت کے اعتبار سے بھی اور فیصلے کے اعتبار سے بھی حل جاننے کے اعتبار سے بھی اور حل کے نافذ کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے اعتبار سے کامل ہے اللہ کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے عدل پر ہوتا ہے مبنی علم پر ہوتا ہے مبنی اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گہرائی کے ساتھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے جس کی حکمت کامل ہے اس کی حکمت کامن ہے تو بہرحال پہلی بات یہ معلوم ہوئی علم کی فضیلت میں کہ علم اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے اور اللہ کی خصوصی صفات میں سے ہے بتائیے جو مخلوق کے مسائل کو نہ جانتا ہو ان کی کیا مدد کر سکتا ہے مخلوق کے مسائل کی اس میں اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ضرور ہے کہ مخلوق کے مسائل کو جانے اور اسی طرح سے حل کو جانے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قدرت والا بھی ہے اور حکمت والا ہے صحیح وقت پر اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں علم کی فضیلت کے لیے امام شافی کا قول بہت ہی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں علم کی اہمیت ہے اور جہالت سے نفرت انسان کی فطرت میں موجود ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفا بالعلم علم کے اقوال ابو احمد نے ذکر کیا ہے امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو علم کے میدان میں نہیں ہے وہ بھی علم والا ہونے کا دعوی کرتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی وہ بتا ہے میں بہت علم والا ہوں بہت جانتا ہوں وہی اور اگر کوئی اس سے کو کہے کہ آپ تو بڑے جانکار نکلے تو بہت خوش ہوتا ہے ہاں میں تو جانتا ہوں تو اس کو خوشی ہوتی ہے اگر کوئی علم والا اس کو کہے اور ان کو بہت معلوم ہے تو خوش ہوتا ہے برا نہیں لگتا اس کو وہ نہیں کہتا یہ کیا کہہ رہا میرا انسلٹ کر دیا تم نے کو بہت معلوم ہے بول کے ایک آدمی خوش ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو بہت کچھ معلوم ہے بہت معلوم ہے ان کو تو وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے وَقَفَى شَيْنًا اور جہالت کے ایب والا ہونے کیلئے اتنی کافی ہے کہ جو جہالت میں غرق ہے وہ بھی جہالت سے اپنا پلہ جھاڑتا ہے اپنے آپ کو اس سے دور مانتا ہے وہ جہالت سے اپنے آپ کی بارات ظاہر کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں نہیں میں جائل نہیں ہوں مجھ کو نئی معلوم ایسا نہیں ہے تو آدمی کا نہیں معلوم کا اعتراض بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کفا بل جہلی شینن صبر امین کہ جہالت کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو خود جہالت میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی اپنے جاہل ہونے کا انکار کرتا ہے وہ اغباب ادان صب <إِلَي> اور جب اس کی طرف جہالت کو جوڑا جاتا ہے اس کو جاہل قرار دیا جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے آپ بتائیے کوئی بھی آدمی کھڑا ہو اس کو کہا جائے وہ جائزہ بدرا ادرا تو آدمی غصہ آئے گا جاہل بولتا ہے مجھ کو یعنی اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ جاہل برا ہوتا ہے جاہل اچھا نہیں ہوتا ہے اور اگر کسی سے کہا جائے آپ کو بہت معلومات ہے بلکہ کسی سے کہا جائے آپ عالم ہیں اگر وہ نہ بھی ہو تو اس کو بولنے کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں تھوڑی دیر کا مزہ اٹھا لو تو انسان جو ہے یعنی اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرنا اس کو اچھا لگتا ہے اور لوگ اگر علم والا اس کو کہیں اچھا لگتا ہے لیکن جاہل وہ اپنے آپ کو جاہل کہنا سے پرہیز کرتا ہے اور کوئی اگر اس کو جاہل کہے تو برا مانگتا ہے بعض اوقات آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کہتا ہے اگر کوئی علمی بات اس کے سامنے دعوت کی پیش کرے لوگ کہتے ہیں پہ ہم تو جاہل ہیں یہ جاہل اپنی جہالت کا اقرار نہیں ہوتا ہے جان بچانے کے لیے ہوتا ہے یعنی ہم تمہاری بات سننا نہیں چاہتے ہم اس میں غور نہیں کرنا چاہتے ہم بس جاہل ہیں ہم سے بات مت کرو تو یہ جان بچانے کے لیے بھی بعض اوقات جاہل اپنے آپ کا آدمی بولتا ہے اب ایسے آدمی کو اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور جاہل صاحب بھی جاؤ ذرا تو اس کو غصہ آئے گا وہ کہے کہ کیوں جاہل بولتے مجھ کو تم کو برا نہیں لگتا ہے شرم نہیں آتی ہے تم کہ آپ بھی تو بول رہے تھے میں جاہل ہوں تو اسی لیے میں آپ کو جاہل کہا تو اس کو غصہ آتا ہے تو انسان اپنے سلسلے میں اپنے آپ کو جاہل قرار دیے جانے کو پسند نہیں کرتا ہے یہ انسان کی جبلت اس کی فطرت میں اس میں نیچر میں ہے اس کے نیچر میں ہے وہ اپنے آپ کو جاہل یعنی قرار دینا پسند نہیں کرتا ہے بس اتنی دلیل کافی ہے کہ علم اچھا ہے علم ایک عمدہ چیز ہے انسان کی نگاہ میں علم ایک اونچی چیز ہے ایک اچھی چیز ہے ایک عظمت والی چیز ہے ایک شرف والی چیز ہے اور جہالت گری پڑی چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے جہالت ایک اچھی چیز نہیں ہے تو یہ امام شافی کے قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ علم اچھا ہے جہل پوری ہے آگے آئیے بہت سارے لوگ علم سے اپنے کو بچاتے ہیں ان کا سبب کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی علم علم علم علم کتنا علم ہم بس عمل کریں گے ہم عبادت کریں گے اتنا زیادہ علم حاصل کرنے سے تو اچھا ہے سبحان اللہ الحمد کہو قرآن کی تلاوت کرو عبادت کرو تو ایک آدمی اور اکثر لوگ علم کو علم سے پرہیز کرتے ہیں اس کی مشکل کی وجہ سے اس کی مشکل کی وجہ سے کون اتنا سنے کون اتنا سوچے کون اتنا یاد کرے کون اتنا سمجھنے کی کوشش کرے تو علم کون پڑھے بعد لوگوں کہتے پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو نیند آ جاتی ہے بعضوں لوگوں کو ایسا ہوتا ہے وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے لیے علم مشکل ہوتا ہے تو وہ عبادات میں مصروف ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور بعض اوقات پھر دوسروں کو علم والوں کو برا کہنے لگتے ہیں کہ آپ لوگ علم حاصل کرتے ہیں ہم لوگ عمل کرتے ہیں ہم تم سے اچھے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فیصلہ کیا ہے علم اور عبادت میں کیا کیا ربط ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت ضروری ہے لیکن عبادت کی صحت اور عبادت کی اصلاح کے لیے علم ضروری ہے علم عبادت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اگر انسان صحیح طریقہ عبادت کا نہیں جانتا ہے عبادت کا صحیح طریقہ اگر انسان کو نہیں معلوم ہے تو اس کی عبادت فاسد ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے اگر صحیح طریقہ عبادت کا نہیں معلوم ہے تو آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کر کے بدعت ایجاد کر سکتا ہے اس لیے عبادت کی لگام علم ہے عبادت کی لگام علم ہے اس کو صحیح سٹیرنگ ہے اس کا صحیح عبادت جائے گی اس کی نہیں تو کہیں بھی نکل جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عبادت میں ایک موازنہ قائم کیا ہے آپ نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل عبادت فضل العلم اباد فوزل کے معنی عربی زبان میں زیادتی کے ہوتے ہیں ایکسٹرا کے ہوتے ہیں جس کو ہم نفل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو لازم ہے اس سے زیادہ کو نفل کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں پانچ وک کی نماز فرض ہے اور اس کے علاوہ کچھ آدمی اپنی طرف سے پڑے تو یہ نفل ہے تو فرض کے علاوہ نفل ہوتا ہے اس کو زیادہ کہتے ہیں جو کمپلسری نہیں ہوتا ہے لازم نہیں ہوتا ہے آپ نے فرمایا فضل علم احب الضل زائد علم میرے نزدیک زائد عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے نفل علم میرے نزدیک نفل عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے یعنی جتنا علم حاصل کرنا ایک انسان پر فرض ہے اس حاصل کر لینے کے بعد ایک انسان کے پاس اب بچا ہوا وقت ہے اب وہ عبادت کرے علم حاصل کرے دونوں میں سے کیا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر دو میں سے ایک ہی چننا پڑے تو زیادہ بہتر کیا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فرض علم حاصل کرنے کے بعد آدمی نفل علم کی طلب میں لگے یہ زیادہ پسندیدہ چیز ہے کیوں اس لیے کہ نفل عبادت ایک آدمی کر رہا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیوں ایسا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ بندہ عبادت کرے بلا شبہ نفل عبادات کرنا چاہیے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل عبادات کرتے تھے رات میں تعجب پڑھتے تھے فرد نمازوں کے ساتھ سنتیں پڑھتے تھے اس کے علاوہ بھی نمازیں پڑھتے تھے تو نفل روزے آپ رکھتے تھے نفل صدقات آپ کرتے تھے تو نفل عمل نہیں کرنا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ دو میں سے اگر ایک ہی چننا پڑے تو دو میں سے کیا زیادہ بہتر ہے دو میں سے ایک آپشن ہے تو آدمی کیا کرے کیوں یہاں پر بتایا گیا کہ زیادہ پسندیدہ نفل علم ہے ایسا کیوں؟ ایسا کیوں اس لیے کہ عبادت ایک ذاتی عمل ہے مثلا ایک آدمی مثلاً پڑھ رہا ہے اس کی تاج اس کے ساتھ خبر میں جائے گی تاجد کی نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کو فائدہ ہوگا اس سے آخرت میں کامیاب ہوگا لیکن تحجد کا عمل اس کا اپنا عمل ہے جس کا فائدہ اس کو اکیلے کو ہوگا لیکن اگر ایک آدمی اتنے ہی وقت میں علم حاصل کیے اگر اتنے ہی وقت میں علم حاصل کرتا ہو تو اب یہ علم اس کے عقیدے کی صلاح والا بھی ہو سکتا ہے یہ علم بدعت سے بچانے والا بھی ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے علم انسان کے عمل کو صحیح کرنے والا ہوگا اگر علم نہیں اور تعجب پڑ رہا ہو سکتا ہے کچھ بداتی عمل کرے کہ بیس بیس مرتبہ کل پڑھنے لگے جیسے عام طور سے لوگ کرتے ہیں تو ایک آدمی ہو سکتا ہے غلط عمل کرنے لگ جائے علم نہیں ہونے کی وجہ سے لیکن ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم اس کو شرک سے بداس سے نکال سکتا ہے وہ علم اس کو حلال و حرام کی تقسیم دکھا سکتا ہے ایک آدمی کے پاس علم نہیں وہ عبادت میں لگائے اور حرام کھا رہا ہے نہیں معلوم اس کو اس کی عبادات خراب ہوتی ہیں سے ایک آدمی کو علم ضروری تھا کہ وہ حاصل کرے تو علم ایک آدمی حاصل کرتا ہے تو علم عمل کی اصلاح کا ذریعہ ہے عمل کی صحت کا ذریعہ ہوتا ہے عقیدے کی بھی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے دوسرے یہ کہ علم کا فائدہ انسان کی اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں تک پہنچتا ہے دیکھیں اگر یعنی آدمی عبادت بانٹ سکتا ہے چلو چار میری تاج چار آپ کی ایسا بانٹ سکتا ہے کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے اپنا عمل دوسروں کو نہیں دے سکتا ہے لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ وہ خود اپنے پاس رکھتے ہوئے دوسروں کو دی جا سکتی ہے دیکھیے کتنی عجیب چیز ہے आदमी सोच के कितना ताजुब होता हैोंगते खड़े हो जाएंगे आदमी इलम कितनी कीमती चीज है कि एक आदमी अपने पास पूरा का पूरा इल्म रखते हुए पूरा का पूरा दूसरों को दे सकता है कितना अजीब है मल्टीप्लाई एक नहीं पचास को दे सकता है ऐसी कितनी अजीब नमत है इल्म कि वो अपने पास रखते हुए दूसरों को दी जा सकती है लेकिन इबादत ऐसी कर सकते हैं आप आदि नमाज भी किसी को नहीं दे सकते चलो दो रकत पढ़ रहा हूं एक रकत मेरी एक ररकत वाले के लिए नहीं ऐसा नहीं कर सकता تو ایک آدمی اپنی عبادات کو نہیں بانٹ سکتا ہے لیکن ایک آدمی اپنے علم کو باقی رکھتے ہوئے بانٹ سکتا ہے کتنی عجیب چیز ہے اور معاشرے کی اصلاح عبادت سے نہیں ہوتی ہے ایک آدمی عبادت کر رہا تعداد پڑ رہا اور سب سدھر جائیں گھر بھی نہیں سدھرے گا لیکن ایک آدمی اگر علم دوسروں تک پہنچائے دوسروں کی غلط فہمیوں کو دور کرے دوسروں کو واضح رسیحت کے ذریعے سے حق سمجھائے تو ایسا آدمی معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے تو علم کا بہت بڑا دخل ہے انسان کی اصلاح میں ذاتی اصلاح میں اور معاشرے کی اصلاح میں اور تربیت اور تعلیم میں اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل مناسب ہے اور بالکل بجا ہے کہ فضل العلم احب من فضل زائد علم نفل علم میرے نزدیک زائد عبادت سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے اس کو امام البزار نے اور اسی طرح سے امام القبرانی نے الاوسط میں اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اپنی الم میں روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے شیخ الجام صغیر میں چار ہزار دو سو چودہ پر اس کو صحیح کہا ہے تو یہ کچھ باتیں علم سے متعلق تھیں جو میں نے مناسب سمجھیوں کہ شور بھی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہم یہیں پہ روک دیں گے انشاءاللہ شاء موضوع ہم اگلے ہفتے کریں گے پچھلے درس میں علم کی اہمیت سے متعلق ایک گفتگو ہم نے شروع کی تھی آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس موضوع کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو کورس ہے اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم عمل اور دعوت سے متعلق بنیادی باتیں جان لیں علم کتنا ضروری ہے اس کے کیا فوائد ہیں علم والوں کی کیا فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کی کیا فضیلت ہے اس پر کیا ثواب ہے اسی طرح سے علم حاصل نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا پکڑ ہے اور اس کے کیا نتائج دنیا اور آثرت میں مرتب ہوتے ہیں اسی طرح سے علم کے بعد یا علم کے ساتھ علم کے آداب اور علم کے طالب علم کے کیا اوصاف ہیں اور طالب علم کو کس طرح سے اس پر عمل کر کے اس کو پہنچانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جو علم حاصل کیا ہے اس پر خود عمل کر کے دوسروں کو پہنچائے پھر اسی طرح سے دعوت کی دین میں کیا اہمیت ہے امر بالمعروف ون یا منکر کے دین میں کیا اہمیت ہے بھلائی کی تاکید کرنا کتنا ضروری ہے برائی سے منع کرنا کتنا ضروری ہے اور اسی کے ساتھ جہاں دعوت کی اہمیت ہے وہاں دعوت کے لیے اور اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے اور دینی گفتگو کے لیے کیا آداب ہیں یہ موضوع جو ہمارے اس کورس کے ضمن میں آنے والے ہیں اس کورس سے مقصد یہی ہے کہ ہمارے سامنے علم کی اہمیت اسی طرح سے عمل صالح کی اہمیت اور اسی طرح سے دعوت دین کی اہمیت آئے اور اس کے آداب اور اس کا صلیقہ بھی ہم کو پیدا ہو اس لیے کہ بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں لوگوں کی اصلاح کی لوگوں کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں لیکن صحیح اصولوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے ماننے کی بجائے انسان منکر اور ضد والا ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کام کے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی انسان سیکھے تو بہرحال آج کے درس میں جو کہ اس سلسلے کا پہلا درس ہے علم اور اہل علم کی کیا فضیلت ہے اور علم کے حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے اس موضوع کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کریں گے اس سے پہلے درس میں میں نے علم کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھیں سب سے پہلی بات اور آنے کریم میں سب سے پہلے نازل ہونے والی وہی یہ علم ہی سے متعلق تھی اسی طرح سے علم کی فضیلت میں یہ بھی بات پچھلے درس میں گزری کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے اور یہ صفت کمال ہے اس لیے علم ایک خیر کی چیز ہے شر نہیں ہے عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے اسی طرح سے امام شافی کا قول ہم نے دیکھا تھا کہ امام شافی کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ علم کو اچھا سمجھتا ہے جہارت کو برا سمجھتا ہے اسی لیے علم اس کی طرف جوڑا جائے خوش ہوتا ہے اور اگر نہ بھی ہو علم تب بھی بتاتا ہے کہ میرے پاس علم ہے اور جہالت سے اپنے آپ کو بری بتاتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں اور اگر کوئی اس کو جاہل کہہ دے تو اس کو غصہ آتا ہے تو یہ خود انسان کی فطرت اور طبیعت میں یہ بات ہے کہ وہ علم کو اونچا اور جہالت کو نیچا اور ذلت والا سمجھتا ہے یہ خود علم کی فضیلت کے لیے کافی چیز ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں لاپرواہی برتتے ہیں اور ان کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت علم حاصل کر رہے ہو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں اور ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی نگاہ میں نماز پڑھنا ذکر کرنا تلاوت کرنا یہ اعمال علم کے حاصل کرنے اور دین کے سیکھنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوتی ہے کہ کب تک علم حاصل کریں گے عمل کرنا ہے اور بہت سے ایسے لوگ اس ذہنیت والے لوگ دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کے بجائے دین کی وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو رسمیات کے تعلق سے یعنی معاشرتی آداب ہوں یا بعض ذکر اذکار ہوں یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں جو پہلے مرتبے کی اہم چیزیں نہ ہوں ایسی چیزوں میں وہ پڑ جاتے ہیں مثلا وہ لوگ ذکر وغیرہ تلاوت وغیرہ تو کرتے ہیں لیکن عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے وہ تحجد وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس لیے دین کا بنیادی علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے عقیدہ اور سنت اور اس طرح کی اہم چیزیں حلال و حرام اس کا علم کو نہیں ہوتا ہے بس کچھ عبادتی امور کا اہتمام کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں یہ خود جہالت کا ایک نتیجہ ہے تو اس کا بھی ہم نے حل دیکھا تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلایا ہے کہ میرے نزدیک زیادہ علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے یعنی میرے نزدیک نفل علم ضرورت کے بعد جتنا علم فرض ہے اس سے زیادہ علم حاصل کرنا نفل علم حاصل کرنا یہ زیادہ پسندیدہ چیز ہے فرض عبادت کے بعد نفل عبادت میں مشغول ہونے سے تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی اگر فرض علم حاصل کر لے اور فرض عبادات ادا کرے تو اس کے بعد اب اس کے پاس جو وقت بچ جاتا ہے اب اس میں وہ کیا کرے تو یہاں پر دونوں راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ وہ علم کی زیادتی حاصل کرے دوسرا یہ کہ وہ عبادات میں مشغول ہو جائے نوافل میں مشغول ہو جائے تو اب دو میں سے اگر دونوں کر سکتا ہوں تو یہ بہت اچھا ہے کہ نفل علم بھی آ رہا ہے اور نفل عبادات بھی آ رہی ہے لیکن اگر اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ علم بھی حاصل کرے زیادہ اور عبادات بھی زیادہ کرے تو ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا فضل العلم احب من فضل عبادہ کہ میرے نزدیک زائد علم زائد یعنی نفل علم میرے نزدیک نفل عبادت سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے کیوں اس لیے کہ عبادت کا نفع انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے لیکن علم کا نفع اس کے اپنے لیے آج کے لیے بھی ہوتا ہے اور کل کے لیے بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے علم روشنی کی طرح انسان کو اندھیروں سے باہر نکال کر اور خیر کی طرف لے آتا ہے اور اسی طرح سے دوسروں کے لیے وہ رہنمائی بنتا ہے تو علم کا نفع اپنی ذات سے بڑھ کے دوسروں تک بھی جاتا ہے اس اعتبار سے علم کی فضیلت عمل پر ظاہر ہے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں چوتھی چیز علم کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں علم کو بطور جزا ذکر کیا ہے یعنی دنیا میں ایک نیک انسان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں اس کی نیکیوں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے صالحین کو علم و حکمت دینے کا ذکر کیا ہے ظاہر بات ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے نیکی کے بدلے میں دنیا میں ملے وہ کتنی اونچی چیز ہو سکتی ہے آپ سوچئے ایک انسان نیک عمل کر رہا ہے یہ خود ایک احسان ہے اللہ کا اس پر لیکن اس نیک عمل کے بدلے میں جو نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ بھی کتنی قیمتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کی نمبر ہے اللہ تعالیٰ نے کا جب موسا علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور خوب مضبوط ہو گئے پختہ ہو گئے آکم ہوا علما ہم نے ان کو حکمت اور علمتا فرمایا وہ قدا علی کا اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں یعنی نیکی کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو خیر کے راستے پر چلنے والوں کو ہم حکمت اور علمتا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے علم و حکمت کا عطا کرنا نیکیوں کے بدلے کے طور پر ذکر کیا گیا اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ آدمی اگر معلوم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم مطاف فرماتا ہے جو اس کو اس کو سے پہلے نہیں معلوم تھا تو اسے اس یہاں پر نیکی کرنے سے علم و حکمت کی زیادتی کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پر علم و حکمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک انسان نیکیوں پر عمل کرے تو اچانک اس کی یادداشت میں آیتیں بڑھ جائیں گی حدیثیں بڑھ جائیں گی ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ جو علم اس کے پاس تھا اللہ تعالیٰ اس علم سے فہم کی دولت اس کو نصیب فرمائے گا کہ ایک انسان کو بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں لیکن ان میں گہری سمجھ اس کے پاس اتنی نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ علم کا فہم اس کو حکمت کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی موسا علیہ السلام گفتگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم اتا فرمایا وہ کردہ علی کا نجیحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو اچھے کردار والوں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز موسا علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے محسنین عام کہا اور کہا وہ کا نجزی ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں تو یہ چیز ایسا نہیں کہ صرف موسا علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ اللہ نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا بلکہ یہ عام ہے فرق صرف اتنا ہے کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ان کو رسالت عطا فرمائی لیکن دوسرے لوگوں کو یہ چیز نہیں ملتی ہے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فقہ اور حکمت عطا فرماتا ہے حکمت کیا ہے فقہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا معی شاہ وم اچل حکمت فقط اوی رن کا سیرو یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو انتر ہے یو اچل حکمت می شاہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے و میو اچل حکمت فقط او سیرن قیر اور جس کو حکمت عطا کی گئی جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر دے دی گئی اسے بہت ساری خیر عطا کی گئی اس آیس میں اللہ تعالی نے ایک بات کو یہ فرمائی کہ اللہ تعالی کی مشیت کے تحت اللہ تعالی اپنی چاہت سے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے دوسری بات کہ حکمت کا عطا کیا جانا یہ بہت زیادہ خیر دینا ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بہت زیادہ خیر ملنا یہ حکمت کا ملنا ہے حکمت کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں حکمت کے معنی اگر ڈکشنری میں آپ تفصیل اس کی دیکھیں تو حکمت کے معنی علماء نے کہا ہے وضع فی موضعه، وضع فی موضعه، چیز کا اس کی مناسب جگہ پر رکھنا کوئی چیز جہاں رکھنے کی ہے وہیں اس کو رکھنا اس کا نام حکمت ہے آپ دیکھیے کوئی بھی آدمی اپنا گھر رہے گھر اس کا ہوتا ہے اب کوئی آدمی کوئی خاتون کچن کا سامان سمجھ لیجیے ہال میں رکھ دے اور ہال کی چیزیں کرسیاں وغیرہ جو مہمانوں کے لیے ہوتی ہیں وہ کچن میں رکھ دے تو یہ کوئی بھی انسان کہے گا یہ سمجھداری کے خلاف ہے کوئی بھی انسان کہے گا کہ جو باتھ کی چیزیں ہیں باتھ کی چیزیں باتھ میں رکھی جائیں گی کچن کی چیزیں کچن میں رکھی جائیں گی اور جو ہال کی چیزیں ہیں وہ ہال میں رکھی جائیں گی اس اعتبار سے انسان کی سمجھداری کا ادنا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں کی چیز وہاں رکھے لیکن یہ چیز صرف برتنوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے قالین اور پنکھے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے یہ چیز زندگی کے فیصلوں سے بھی متعلق ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں میں کس انسان کو کس مرتبے پر رکھتا ہے کس کا کتنا اکرام کرتا ہے کس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اسی طرح سے زندگی میں کون سا جملہ کب کہتا ہے کب خاموش رہتا ہے کب بولتا ہے تو یہاں پر خاموشی کی جگہ پر اس نے خاموشی رکھی اور بولنے کی جگہ پر اس نے بولنا رکھا کب غصہ ہونا چاہیے کب نرمی سے بتانا چاہیے یہ بھی حکمت کی چیز ہے بعض اوقات کسی انسان کو نرمی سے سمجھانے سے اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات سختی سے کسی کو سمجھانے سے وہ بدن ہو کے دور ہو جاتا ہے تو انسان اپنے اعمال اپنے اقوال اپنے افعال جو بھی چیزیں ہیں ان کو کب کیا کرے کب کیسے کرے کون سی چیز کہاں رکھے ان ساری چیزوں کے جاننے کا نام حکمت ہے علم کے اندر گہری سمجھ کو حکمت کہا جاتا ہے اگر آپ مختصر الفاظ میں حکمت کی تعریف جاننا چاہیں تو حکمت کو گہری سمجھ کہا جاتا ہے حکمت کے معنی ہے گہری سمجھ جس کو انگلش میں وزڈم کہا جاتا ہے Wisdom. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکمت کا عطا کیا جانا بہت بڑی خیر کا عطا کیا جانا کہا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا شاہ وسل حکمت فقط اوت یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر عطا کی گئی تو حکمت علم میں گہری سمجھ ہے اور یہ سمجھ اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے اور فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے آپ سوچیے کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں کسی کو سمجھاتے ہیں وہ سمجھنے کی بجائے بالکل مخالف ہو جاتا ہے کیوں بعض اوقات تو خرابی اس میں ہوتی ہے جد بازی اس میں ہوتی ہے لیکن بعض اوقات خرابی آپ کے سمجھانے کے طریقے میں بھی ہوتی ہے آپ اگر غلط طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں اس کو سمجھے بغیر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو نفع کے بجائے نقصان ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے دائی اگر مدعو کو سمجھے بغیر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اکثر اوقات اس سے نتائج الٹے نکلیں گے سمجھنے کی بجائے انسان اور زیادہ ضد پر اڑ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو سمجھائی نہیں کہ اس کو سمجھانا کیسا چاہیے اس کی مزاج کو اس کی سوچ کو اس کے علمی مرتبے کو اس کی سمجھ کی, کے لیول کو سمجھے بغیر اگر آدمی سمجھائے گا تو اس ویسا فائدہ نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے اور بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال حکمت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس لیے یہ علم کی فضیلت میں ایک اور دلیل ہے اس لیے کہ علم میں گہری سمجھ کو حکمت کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میور خیرن یوفق حوف الدین امام البخاری نے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے میور دلہ وبی خیرن یو فقط حفی اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے یہاں پر لفظ ہے یوفقت حوف الدین اس کو دین میں فقہ عطا فرماتا ہے فقہ کے معنی عربی زبان میں گہری سمجھ کے ہوتے ہیں اسی لیے موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وحل قولی۔ کہ اللہ میری زبان میں جو گرہ ہے جو گانٹھ ہے اس گرہ کو کھول دے تاکہ جن کے پاس میں جا رہا ہوں تیرے پیغام کو لے کر وہ میری بات کو سمجھ پائیں تو سمجھ کے معنی فق کے ہوتے ہیں لیکن عام طور سے عربی زبان میں فق گہری سمجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے گہرائی, کی گہرائی سے آدمی ایک بات کو سمجھیں خصوصاً ALLAH اور اس کی رسول کی بات کو سمجھیں اس لئے کہ عام لوگوں کی بات کو سمجھنا جنت اور جہنم کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہیں نجات کا معاملہ دین کا معاملہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہیں ALLAH اور اس کے رسول کی بات کو گہرائی سے سمجھنا یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لئے ضروری ہے اگر صحیح سوچ انسان کی ہو ایک آدمی اوپری اوپر اللہ اس کے رسول کی بات کو سمجھ لے اور آدمی اس سے کچھ بھی دین میں نکالنا شروع کر دے ایسا آدمی لوگوں کی زندگیوں میں حلال و حرام کے فتنے پیدا کر دے گا بلکہ عقیدے میں بھی خرابیاں پیدا کرے گا تو ایک انسان اگر گہری سمجھ کے بغیر اگر ایک انسان دوسروں کی طرف دعوت اور اصلاح کے میدان میں تربیت اور تصویہ و تربیہ کے میدان میں جائے گا ایسا انسان اگر فکر کے بغیر حکمت کے بغیر دعوت کے میدان میں اترتا ہے تو ایسا انسان فائدے سے زیادہ نقصان کرے گا وہ بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دے گا حلال کو حرام کرے گا صحیح کو غلط بتائے گا غلط کو صحیح بتائے گا تو یہ بہت ضروری ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہری سمجھ کو اللہ کی نعمت عطا بتایا یہاں پر آپ نے بتایا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے مَیوری دِلاہو بِہ خیرا یُفَقِہُ فِید دین <الدِّين> یہاں پر اپ سوچیں کہ کچھ لوگ علم کو اپنی جہالت میں برا بتاتے ہیں اگر اپ کسی کے ساتھ علم کی بات کریں تو فورن بعض لوگ کہنے لگتے ہیں ارے بھائی بہت زیادہ علم آدمی حاصل کرے گمراہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں شیطان کو بھی بہت علم تھا تو آج عوام میں گمراہ کن لوگوں کے اثر کی وجہ سے یا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کم ہمتی کی وجہ سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور جس کا ایک بہت بڑا سبب خود جہالت ہے یہ عقیدہ یا یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی علم زیادہ حاصل نہیں کرنا چاہیے یا علم حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں بہت سارے لوگ تو بہت یعنی گہری سوچتے ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہتے ہیں دیکھو اگر آدمی علم حاصل نہیں کرے گا, تو قیامت کی دن پکڑ بھی نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ آخری سوال سب سے ڈینجر کیا ہے جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا اب اگر ہمارے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کا سوال ہی نہیں ہوگا تو ایسی عقل مندی آخرت میں کام نہیں آئے گی آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا لیکن اتنا علم تو کم سے کم انسان کو تھا کہ ضروری علم حاصل کرنا چاہیے تو پھر ضروری علم حاصل کیا یا نہیں کیا یہ خود سوال کے اندر موجود ہے یہ تو علم تھا کہ نماز پڑھنا ہے یہ تو علم تھا کہ عقیدہ صحیح کرنا ہے یہ تو علم تھا کہ دین سیکھنا ہے تو تو دین سیکھا کیوں نہیں جتنا علم تیرے اوپر فرض تھا یہ تو معلوم تھا کہ جو ضروری ہے کرنا اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے تو تو نے سیکھا کیوں نہیں تو کوئی آدمی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کرتے ہیں برباد کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی گہری سمجھ کو اللہ کی طرف سے خیر ذکر کیا ہے آپ نے فرمایا میور دلہ خیر دین کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے تو گہری سمجھ دین کی ملنا یہ اللہ کی طرف سے خیر کا ملنا ہے اس کو امام الباری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے بھی دین کی گہری سمجھ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اوپری اوپر علم حاصل کرنا یہ بعض اوقات خطرے والا علم ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی چیز کا علم حاصل کرے تو گہرائی کے ساتھ مضبوط علم حاصل کرے ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے آپ بتائیے وہ ڈاکٹر کتنا خطرناک ہے جو آدھا آپریشن جانتا ہو کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہاں اس کا آپریشن آتا ہے لیکن آدھا آتا ہے تو کوئی پیشنٹ اس کے دور بھاگے گا اس سے کیوں اس لیے کہ آدھا علم ہوتا ہے اسی طرح سے کوئی میکینک ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے مشین کھولنا مجھ کو آتا ہے بند کرنا نہیں آتا ہے آدھا آتا ہے تو کوئی بھی آدمی اپنی مشین اس کے پاس نہیں دے گا آدھا علم ادھورا علم خیر سے زیادہ شر کے دروازے کھولتا ہے اسی لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے تو گہرائی کے ساتھ حاصل کرے جو چیز سیکھے اچھی طرح سے سیکھے ادھورا پن اس میں نہ ہو بلکہ مضبوط علم اس کے پاس ہو کو اچھا سمجھے ادھورا سمجھا ہوا نہ ہو اور آگے آئیے. اللہ تعالی نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے یعنی اللہ تعالی سے دعا کرنے کے لیے کہا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ علم اللہ ہی تھا یعنی اللہ ہی سے آپ کو علم ملتا تھا کہیں اور سے آپ علم حاصل نہیں کرتے تھے اسی لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے رب میرے علم میں زیادتی تھا فرما اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وقب ضد نے علما اے نبی آپ بطور دعا کہیے اے میرے رب مجھ کو علم میں اور زیادہ کر دے مجھ کو علم میں بڑھا دے میرے علم میں زیادتی عطا فرما وقن علما عام طور سے ہمارے یہاں پر بچہ اسکول کو جاتا ہے امتحان کے دین اس کو یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جا وہاں پہ اور اس کو پڑھتا رہے لیکن ہم خود دین کا علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں دین کے علم کے بارے میں جو کہ اصل یہ علم دین کا علم ہے دنیا کا علم یہاں پر مراد نہیں ہے اور وہ بھی امتحان کے دن کا کام نہیں ہے یہ امتحان کے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے تھا امتحان کے دن کام سے علم آنے والا آسمان سے اس کو تھوڑی معلوم پڑے گا کہ جوابات کیا لکھتے ہیں تو یہاں پر یہ جو اس قسم کی دعائیں ہیں جو ہم عام طور سے دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں اصلاً یہ دین کے لیے ہاں اگر کوئی آدمی اللہ تعالی سے دنیاوی علم کے لیے نفے والا علم مانگے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ایک آدمی دنیا کا علم بھی مانگ سکتا ہے بشرتے کے وہ علم فائدے والا ہو جیسا کہ آگے آئے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی آپ یوں کہیے وقل کل آپ کہیے یعنی آپ اللہ سے دعا کے طور پر کہیے اور اب بھی علم اے میرے رب میرے علم میں زیادتی دے دے یا مجھ کو علم میں اور بڑھا دے آپ سوچئے یہاں پر کئی باتیں معلوم ہوئی ہیں نمبر ایک ایک انسان نبی کے مرتبے پر ہے رسول کے مرتبے پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور رسول ہیں لیکن نبی اور رسول ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اللہ سے علم کی زیادتی مانگی ہے اس سے معلوم ہوا کہ نبوت اور رسالت کے مرتبے کو پہنچنے کے بعد بھی علم سے آدمی مستغنی نہیں ہوتا ہے اور علم کے سلسلے میں آدمی کو کناچ پر رک نہیں جانا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور علم مانگنا چاہیے تو ظاہر بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے علم کا زیادہ ہونا برا نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی بہت علم آتا ہے نا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے بہت علم آنے سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے آدمی ادھورا علم زیادہ آنے سے گمراہ ہو جاتا ہے ساری باتیں آدھی آدھی معلوم ہو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے لیکن آدمی جتنا علم ہے اگر علما کی میں صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے حاصل کرے تو ایسا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے خصوصا جب تو اللہ سے ہدایت کی دعا کر رہا ہو تو یہاں پر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ہونے کے باوجود علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا جس سے معلوم ہوا کہ علم کا زیادہ ہونا یہ اچھی چیز ہے یہ بری نہیں ہے اگر یہ برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی چیز مانگنے کے لیے نہیں کہتا دوسری بات نبی کا مرتبہ رسول کا مرتبہ ہونے کے باوجود علم کے سلسلے میں رک نہیں جانا چاہیے بلکہ جو ذریعہ ہے اس ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہیے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں آپ کسی کے پاس سیکھنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ آپ خود اللہ کے نبی اور رسول تھے آپ کا آپ کا علم اللہ ہی کی طرف سے تھا لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کے پاس جائیں یا جو بھی طریقہ علم کے حاصل کرنے کا ہے شریعت جس کی اجازت دیتی ہے اس طریقے سے علم حاصل کریں اس میں مزید ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک چیز جو جس کی دعا کا اللہ حکم دے وہ چیز کتنی قیمتی ہو سکتی ہے اور یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے یعنی ایک انسان علم کے لیے نہ صرف کوشش کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے تو جو چیز دعا مانگنے کی ہو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مال کی دعا مانگنے کے لیے نہیں کہا کہ نبی آپ مانگی اللہ میرے مال میں زیادتی دے دے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی مانگیں کیوں اس لیے کہ علم عمل صالح کی چابی ہے صحیح علم اچھے عمل کے لیے چابی ہے رہبری ہے روشنی ہے اور صحیح عمل جب آتا ہے زندگی میں علم کے بنیاد پر تو انسان کی نجات ہوتی ہے اس اعتبار سے نجات کے لیے عمل سے پہلے علم ضروری ہے ابو ردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے اللہ وزدن اتنی عمدہ دعا ہے اگر آپ اس کے ہر جملے پر غور کریں گے تو بہت بڑی بات سامنے آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت والے تھے اور آپ جملوں کو کتنی عمدگی اور ترتیب سے ذکر کرتے تھے آپ نے کیا دعا کی اللہ نمبر ایک موجود علم سے نفع حاصل کرنا اور غیر موجود نفع والا علم طلب کرنا وزید نے علم اور مطلوب میں رکاوٹ نہیں بلکہ زیادتی بھی ہو تین چیزیں ہاں ذکر کی ہیں. نمبر ایک اللہ ایلا جو علم نے مجھ کو دے دیا ہے جو کچھ مجھ کو سکھایا ہے اس کو میرے لیے نفع والا بنا یہ پہلا مرحلہ دوسرا اور جتنا علم دیا ہے بس اس پر ہی رکاوٹ نہیں ہو بلکہ اور بھی نفے والا جو علم ہے وہ مجھ کو سکھا دے اور تین وزد نے علم اور میرے علم میں زیادتی کر اس کو امامتی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں صحیح الجام صغیر میں تین ہزار ایک سو پر شیخ الادبانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس حدیث میں دیکھیے تین باتیں ذکر کی پہلا مرحلہ کیا ہے اللہم انفعنی بما علمتنی جو کچھ نے مجھ کو سکھایا اس کو میرے لیے فائدہ والا بنا کیسے کہ اس کا صحیح فہم انسان کو ملے یہی فائدہ والا بنے گا ورنہ اگر غلط سمجھا اس علم کو تو نقصان ہو جائے گا گمراہ ہوگا گمراہ کرے گا تو ایک تو موجودہ علم کو میرے لیے نفع والا بنا نمبر دو صحیح فہم نمبر دو صحیح فہم کے بعد اس پر عمل کی توفیق کیونکہ علم اگر اس پر آدمی عمل نہ کرے تو ایسا علم انسان کے لیے نفے والا نہیں بنتا ہے بلکہ اس کی پکڑ کا ذریعہ بنتا ہے تو دوسرا یہ کہ عمل کی توفیق تیسرا یہ کہ وہ علم اگر آدمی اپنے پاس رکھے اور دوسروں تک نہ پہنچائے جو کہ حقدار ہیں اور اگر اس کے نہ پہنچانے سے وہ برباد ہوتے ہیں ہلاک ہوتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں تو ایسا آدمی علم رکھنے کے باوجود اور نیک عمل کرنے کے باوجود اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو یہاں پر کہا اللہ منفا یعنی بیما یعنی علم جو میرے پاس ہے اس کو میرے لیے نفع والا بنا مجھ کو صحیح اس کی سمجھ دے مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھ کو حقداروں کے پاس یہ علم کی امانت پہنچانے کی توفیق دے تو یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں تو ایک تو یہ کہ موجودہ علم سے نفع اٹھانے کی توفیق اللہ سے مانگی نمبر دو اس لیے کہ آدمی جہاں ہے وہاں سے شروعات کرتا ہے وہ علم لیکن اتنا علم جتنا آج ہے وہ کافی ہے یا نہیں اللہ کو معلوم اس لیے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم کو ضرورت ہے اور ہم کو نہیں معلوم اس لیے اللہ سے آئندہ علم کے لیے بھی دعا وہ علمہ انسانی اور مجھ کو نفے والا علم دے اب علوم میں فائدے والا بھی ہے اور نقصان والا بھی ہے یعنی آخرت کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے کچھ علوم ہیں جو بہت مفید ہیں جیسے عقیدہ توحید کا علم یا اسی طرح سے ارکان ایمان کا علم یا اسی طرح سے احکام شرعیہ کا علم نماز کیسے پڑھی جائے اور روزے کیسے رکھے جائیں کیا حلال ہے کیا حرام یہ نفع والا علم ہے جو آخرت کے اعتبار سے دینی نفع کا پہلو رکھتا ہے دوسرا ما اس میں دنیاوی نفع والا علم بھی ہو سکتا ہے کہ میرے لیے جس علم سے میرے لیے دنیا میں فائدہ ہو وہ علم اس کو دے تو دنیا اور دین دونوں کا نفع والا علم اس کی دعا اس میں موجود ہے لیکن یہاں پر یہ پہلو بھی اس میں ہے کہ علم نقصان والا بھی ہو سکتا ہے اسی لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو علم دے آپ نے کہا اے اللہ مجھ کو وہ علم دے جو مجھ کو فائدہ پہنچائے مثلا کوئی آدمی جادو کا علم سیکھے جادو کا علم اس کو کیا سکھائے گا اس کو جادو کرنا سکھائے گا دھوکا دینا سکھائے گا شرک کرنا سکھائے گا جنات کی مدد لے کر ان کی عبادت کرنا سکھائے گا تو جادو کا علم حرام ہے جادو کا علم جادو کا علم کفر ہے جادو کرنا کفر ہے, جادو کروانا کفر ہے تو یہ نفے والا علم نہیں ہے اسی طرح سے کئی اور علوم ہے جیسے جوا ہے تاش کھیلنا یا اسی طرح سے ریس کے گھوڑوں کے بارے میں معلومات کون سا گھوڑا پہلے آتا ہے کون سا بعد میں آتا ہے یا اسی طرح سے لاٹری کا علم یا اسی طرح سے وہ علوم جن کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں اس سے فائدہ ہو لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہے آخرت میں اس کا نقصان ہے تو ایسا علم جو آدمی کے لیے آخرت میں نقصان والا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ مانگی ہے اسی لیے یہاں قید لگائی کہ وہ علم نہیں مافعنی مجھ کو ایسا علم دے جو میرے لیے فائدہ والا ہو تو معلوم ہوا کہ اس میں آپ نے اللہ سے فائدے والا علم طلب کیا اور اس میں خود یہ ہے کہ علم نقصان والا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے وہ علم کبھی نقصان والا نہیں ہوتا ہے وہ علم فائدے والا ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے دنیا کا نقصان ہو لیکن آخرت میں ہمیشہ وہ فائدے والا ہوتا ہے مثلاً ایک آدمی حق بات بول دیا اور لوگ اس سے ناراض ہو گئے اب ظاہر بات ہے دنیا کا نقصان ہو گیا لیکن اس نے حق بات کہی تھی اس لیے آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا تو کبھی دینی علم دنیا کا نقصان اس سے ہوتا ہے لیکن یہ ایسا نقصان ہے جو کبھی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے ختم بھی ہو جاتا ہے اللہ دلوں کو پھر بھی دیتا ہے تو وہ علم مجھ کو ایسا علم دے جو میرے لیے نفع والا ہو وزد نے اور مجھ کو علم میں اور بڑھا دے یعنی نفع والا علم دے اور نفع والا علم بڑھاتا چلا جائے یعنی یہ نہیں کہ آج دے دیا بس رک جاؤ بلکہ آپ نے کیا دعا کی اور مجھ کو علم میں بڑھاتا رہے مجھ کو اور علم اور علم زیادہ علم زیادہ علم دیتا رہے تو اس حدیث میں بہت ہی عمدہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ہمارے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے سوچ کی اور اسی طرح سے ہم کو اس بات کے سوچنے پر مجبور کرتی ہے یہ چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہمارے بنائے ہوئے کلمات سے بہت زیادہ بہتر ہیں ہم ایک گھنٹے میں جو بات کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک جملے میں بات کہہ دیتے ہیں اسی کو برکت کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کم ہوتے ہیں لیکن اس میں حکمت کا سمندر بھرا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سمجھنے کی ہم کو توفیقہ فرمائے تو اس حدیث سے یہ نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھ کو علم میں بڑھا دے مجھ کو زیادہ علم دے اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز مانگی جائے وہ خود اچھی ہوتی ہے سوچیے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ اچھی ہے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں وہ بری نہیں ہو سکتی اچھی ہے اور نہ صرف یہ کہ مانگ رہے ہیں بلکہ زیادہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ کتنی اچھی ہوگی کہ مانگ بھی رہے ہیں اور زیادہ بھی مانگ رہے ہیں تو جو چیز زیادہ مانگی جاتی وہ اچھی ہوتی ہے علم کے زیادہ ہونے کا اچھا ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے وہ لوگ جہالت میں مبتلا ہیں جو کہتے ہیں کہ زیادہ علم اچھا نہیں ہوتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں علم کا نفع نہ صرف یہ کہ دنیا میں ہوتا ہے بلکہ علم کا نفع مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے خصوصاً دینی علم کا اور اگر دنیاوی علم بھی آدمی اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو لوگوں کے نفے والا ہو تو اس کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے کیونکہ لوگوں کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے اس کی نیت کر کے اگر آدمی وہ عمل کرے تو مرنے کے بعد اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا ماتل انسان قائم ہوسان قطم ہو ام ال جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے علامن صلا سوائے تین چیزوں کے سوائے اعمال کے إلا من صدقت جاریہ سوائے ایسے صدقے کے جو جاری رہے جو باقی رہے او علم ينتفع بھی یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے اولدن أو فالقین یا ایسی اولاد کے جو نیک ہو اور دعا کرتی رہے اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الوسویہ میں ذکر کیا صحیح مسلم میں آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث میں کیا بات ہے اضامات السان و انقطین عمل جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے یعنی اس کے اعمال نامے میں جب آدمی مر گئے عمل ہی نہیں کرتا ہے جب عمل نہیں کرتا ہے تو امال نامہ رک گیا اس میں نیکیا نہیں آتی ہیں اب سوائے تین چیزوں کے علامن سلا سوائے تین چیزوں کے یعنی آدمی کے امال رک جاتے ہیں لیکن عامل میں سے کچھ ایسے بھی آدمی کے عامل ہوتے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں اللہ من صدق جاریہ نمبر ایک صدقۂ جاریا جاریہ جاری سے ہے جاری رہنا چالو رہنا چلتے رہنا صدقہ جاریا وہ صدقہ ہوتا ہے جو آدمی کرے اور آدمی مر جائے لیکن وہ چیز باقی رہے مثلاً ایک آدمی کنواں کھدوا دے نیت یہ ہو کہ مسافر جو آنے والے ہیں یا لوگ ہیں ان کو پانی ملے پیڑ لگا دے اس نیت سے کہ لوگ یہاں سے گزریں گے سایہ ملے گا تھوڑی دیر کم سے کم بیٹھیں گے مسافر یا اسی طرح سے کچھ اور نیکی کرے جس سے وہ نیکی اس کے مرنے کے بعد باقی رہے کنواں یہ مر گیا کنواں باقی ہے یہ مر گیا پیڑ باقی ہے ظاہر بات ہے پیڑ اس کا لگایا ہوا ہے کنواں اس کا کھدوایا ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہے لیکن اس کے عمل کا اثر باقی ہے اس کے عمل کا نتیجہ باقی ہے چونکہ اس کا کرنے والا یہ تھا تو مرنے کے بعد بھی ظاہر بات ہے کہ ایک اکاؤنٹ اسی کا ہے اسی کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے کیونکہ کرنے والا وہ ہے تو ایسا صدقہ ایسی نیکی جو اس کے مرنے کے بعد باقی رہے اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے جاری جیسے کوئی آپ نے اچھی کتاب خریدی اور وہ کتاب آپ نے کسی کو پڑھنے کے لیے ہدیے میں دے دی اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وہ کئی لوگوں تک منتقل ہوتی رہے آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے بعد دو سو سال تک وہ کتاب باقی ہے تو اس کتاب کے پڑھنے کا نفع آپ کو دو سو سال تک ملتا رہے گا جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا تو آدمی کی زندگی چھوٹی ہے وہ اگر بڑی نیکی کی کرے تو یہ اپنی زندگی کی کمی کی بھرپائی کر سکتا ہے اس کو یاد رکھیے آدمی کی زندگی چھوٹی ہے آدمی چالیس سال پچاس سال کبھی جو ہے تیس پینتیس سال میں مر جاتا ہے کوئی ساٹھ سال میں مرتا ہے اب زندگی چھوٹی ہے لیکن اس چھوٹی زندگی کی بھرپائی کیسے کر سکتا ہے بڑی نیکی کر کے کیسی نیکی یہ مر جائے نیکی باقی رہے اب دو سو سال تین سو سال ہزار سال تک بھی وہ باقی رہے اس کا اس کو ملے گا آپ سوچیے امام البخاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے صحیح حدیثوں کو جمع کر کے ایک کتاب لکھ دی اب جب تک یہ کتاب چلے گی تب تک تب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا مدرسوں میں پڑھی جا رہی ہے لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں کوئی یاد کر رہا ہے کوئی اپنے عقیدے کی اصلاح اسے کر رہا ہے کوئی عبادت کا طریقہ اسے سیکھ رہا ہے یہ سارا ثواب کس کو ملے گا یہ سارا ثواب امام البخاری کے حق میں جائے گا اور اس میں وہ ثواب بھی کہاں جائے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا کیوں اس لیے کہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے بات باقی رہی تو سوچیے ایک آدمی زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ دے نف والا یہاں پر اسی لیے کہا اللہ من صدق او علم ابھی یا اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے لوگوں کو فائدہ پہنچنے والا علم چھوڑے اب ظاہر بات ہے کہ واقعی فائدے والا علم دین کا علم ہے کیوں اس لیے کہ دین کا علم صرف دنیا کا فائدہ نہیں رکھتا ہے بلکہ دین کا آخرت کا بھی فائدہ انسان کا رکھتا ہے تو دنیا اور آخرت کا فائدہ رکھنے والا علم یہ سب سے بہتر علم ہے۔ لیکن ایسا علم بھی اس میں آ سکتا ہے کہ جس میں دنیا کا کا فائدہ بھی ہو یعنی علم اگر آدمی اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو چاہے دنیاوی راحت ملے یا دینی کاموں میں مددگار وہ چیز ثابت ہو مثلاً عربی کا کوئی سافٹ ویئر بنا دیا اب کمپیوٹر میں کوئی آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے قیامت تک کے اگر وہ ہو تو قیامت تک ثواب ملے گا یا کتابیں چھاپنے کی مشین ایجاد کی کسی نے اب اگر اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اور خصوصاً دین کی حفاظت اس سے ہو تو جب تک وہ مشین چلتی رہے گی اس کا فائدہ اس کو ہوتا رہے گا تو جو علم اس نے نکالا ہے اگر اس کی نیت اچھی تھی تو اس کا فائدہ اس کو جب تک کہ وہ علم فائدہ مند بنے لوگوں کے کو ثواب ملتا رہے گا تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نفے والا علم اس کا ثواب اگر آدمی علم پیچھے چھوڑ جائے اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے اس سے علم کتنی قیمتی چیز ثابت ہوتی ہے دیکھیے آپ کے پاس اگر سو دینار ہیں سو درہم ہیں سو روپے ہیں اگر آپ جیب میں سے نکال کے کسی کو دے دیتے ہیں اور پھر واپس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کو ملیں گے وہ سو روپے نہیں ملیں گے آپ کتنا بھی تلاش کریں آپ کو نہیں ملیں گے پیسہ دینے سے ختم ہوتا ہے لیکن آپ کے سینے میں آپ کے دل میں علم ہے آپ کے دل میں ایک آیت ہے ایک حدیث ہے اس آیت کی تفسیر ہے حدیث کی تشریح ہے اب وہ علم آپ نے ایک آدمی کو دیا دس کو دیا سو کو دیا ہر دن آپ دیتے رہیں وہ علم آپ کے پاس سے کبھی کم نہیں ہوگا علم اور مال میں فرق یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی مال دے دینے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن علم جتنا آدمی دیتا رہے بڑھتا جاتا ہے علم جتنا دیتا رہے بڑھتا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ علم میں آدمی جتنی مرتبہ اس کو دوسروں سے بانٹے گا اتنی مرتبہ اس علم کا ریویژن ہوگا اور اتنا وہ علم پختہ ہوگا اور جتنی مرتبہ اس کا تذکرہ ہوگا اتنی مرتبہ فہم میں مضبوطی پیدا ہوگی زیادہ گہری سمجھ اس کو ملتی رہے گی علم کی تکرار علم کے فہم میں اضافہ کرتی ہے تو بہرحال یہ یعنی تین چیزیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے بیان کی پہلا ہے صدقہ جاریہ جو مرنے کے بعد ثواب ملتا ہے نمبر دو نفع والا علم اور نمبر تین اور تیسری چیز جو مرنے کے بعد جس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے یہاں پر نیک اولاد کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیک اولاد اچھی تربیت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے اور اچھی تربیت علم ہی کے بعد ممکن ہے بگر علم کے اچھی تربیت ہونا یہ ممکن نہیں ہے تو اس سے بھی علم کا یعنی تعلق جڑا ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے فرمایا اور نیک اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے انسان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اس کی اولاد نیک ہو جائے. والدین کو اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے اسی طرح سے یہ بات معروف ہے کہ اگر آدمی نیک ہوگا تو والدین کو بھولے گا نہیں لیکن اگر آدمی دنیا پرست ہو اور فاجر و فاسق ہو وہ والدین تو کیا اپنی خود کی فکر نہیں کر رہا ہے والدین کی کب فکر کرے گا وہ اپنے لیے توبہ نہیں کر رہا ہے اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے مغفرت کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے وہ اپنی مغفرت کی فکر نہیں کر رہا ہے وہ والدین کے لیے کیا کرے گا لیکن اگر نیک انسان ہے اس کو آخرت کا احساس ہے اس کو قیامت کا اس کے دل میں ڈر ہے تو ایسا انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے گا اور خصوصاً والدین کے لیے دعا کرے گا اس لیے کہ والدین کے اس احسانات ہیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تین چیزیں ہیں جن کا نفع مرنے کے بعد بھی ملتا ہے یعنی جن کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے اس میں ایک صدق جاریہ ہے دوسرے نفے والا علم ہے اور تیسرے نیک اولاد ہے جو دعا کرتی رہے اسے ایک بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی وفات کے بعد سب سے بہترین چیز جو اولاد ان کے لیے کرے وہ ان کے لیے دعا ہے والدین کی یعنی وفات کے بعد سب سے اچھی چیز جو اولاد والدین کے لیے کر سکتی ہے وہ ان کے لیے دعا ہے کیوں؟ اس لیے کہ نیکی عشار سواب جس کو کہا جاتا ہے انسان نیکی کرے گا نیکی ان کو پہنچائے گا ان کے امال نامے میں نیکی جائے گی قیامت کا دن آئے گا نیکی اور گناح تلیں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی پھر جنت میں جائیں گے اتنا لمبا معاملہ ہے دعا اے اللہ میرے والدین کو جنت میں ڈال دے ڈائریکٹلی جنت تو یہ ڈائریکٹ زیادہ اچھا ہے اتنا لمبا چکر اچھا ہے پھر نیکی میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالی بعض شرائط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے نیکی رد بھی کر سکتا ہے تو اس طرح سے یا نیکی اعمال نامے میں گئی گنا زیادہ تھے نیکیاں کم پڑ گئی جانب میں پھر بھی جا سکتا ہے تو اشار ثواب سے کئی گنا بہتر دعا ہے اشارۂ ثواب جو یعنی کچھ پڑھ کے پہنچانا وغیرہ یہ تو شرائط صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن صدقہ اگر انسان کر کے والدین کو ثواب پہنچاتا ہے یہ جائز ہے لیکن یہ جائز ہے یہ عام معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نہیں تھا۔ ہم ہمیشہ عام طور سے نہیں کرتے اس طرح سے ایک آدھ حدیث مل جاتی اس کے لئے لیکن دعا دعا اپ کو قران میں بھی ملے گی ایمان والوں کے لیے اپ کو احادیثوں میں بھی ملیں گی اور عام طور سے اپ نے اس حدیث میں جیسے بتایا کہ نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی رہے اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اپ اس کو بیان کرتے اپ نے یہاں پر سب سے چیز کو بتایا شارٹ کٹ آپ نے بتایا کیونکہ دعا رد نہیں ہوتی ہے اور دعا کا فائدہ دعا کرنے والے کو بھی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے دعا کو ذکر کیا بہرحال یہ کافی چیز سے سامنے آتی ہیں جن میں ہمارا اصل نقطہ یہ ہے کہ علم کا نفے والے علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہوتا ہے بلکہ آدمی قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مطلق علم کی فضیلت کیا ہے یعنی علم اچھا ہے یا برا ہے علم زیادہ حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو علم کی فضیلت ہم نے دیکھی اب دوسری فصل یا دوسرا حصہ اس درس کا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے دیکھیے بات چیز ایسی ہوتی ہے جیسے پیسہ ہے مثلا آدمی پیسہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے جاب کرتا ہے بزنس کرتا ہے کیا نہیں, کوشش اس کے لیے کرتا ہے پھر جب ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تب اس کا فائدہ ہوتا ہے اب جیسے مہینہ بھر آدمی کمپنی میں کام کر رہا ہے صبح شام سردی گرمی بارش بھوکھا ٹفن لے کے کیسا کیسا بھاگ رہا ہے اب پورا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تب جا کے اس بھاگ دوڑ کا فائدہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے تب جا کے اس کا نفع اس کو ہوتا ہے ہاں جیب میں پیسے آ چلو کھائیں گے پیئیں گے کچھ رہیں گے تو ایک آدمی جو ہے یعنی ایک چیز کے حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ پورا عرصہ ختم ہونے کے بعد پھل ہاتھ میں آتا ہے علم کا ایسا نہیں ہے علم کا معاملہ ایسا نہیں ہے علم کا نفع علم کے آ جانے کے بعد تو ہوگا ہی ہوگا لیکن علم کی طرف چلنے سے ہی علم کا فائدہ شروع ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات سوچئے یعنی ابھی علم ملا نہیں ہے عالم بنا نہیں ہے سیکھا نہیں ہے سیکھنے کے لیے تو نکلا ہے ابھی لیکن جیسے ہی وہ علم کی طلب میں ایک قدم اٹھاتا ہے علم کی طرف اس کا دل بڑھتا ہے اس کی حرکات علم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں تو وہیں سے اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے تاثیر اور اللہ کی طرف سے سکینت اور اللہ کی طرف سے خیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ علم کے لیے نکلا اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اور مدد کا نسرت کا معفرت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو علم کا حاصل کر لینا یہ ایک نعمت ہے اور نجات اور مغفرت کا ذریعہ ہے لیکن علم کے لیے نکلنا کوشش کرنا یہ خود نجات کا ذریعہ ہے تو پھر آدمی بیچ میں مر جائے علم حاصل کرتے کرتے تو بھی وہ کامیاب مرہ وہ کامیاب مرہ لیکن کوئی آدمی نہیں کہے گا ایک آدمی کام کرتے کرتے مرہ اس کو کچھ ملا نہیں کام دورہ چھوڑ کے مر گیا پیسہ ہاتھ میں نہیں آیا اس کے لیکن علم پورا ملا نہیں تھا راستے میں مر گیا وہ تب بھی وہ اللہ کے نزدیک کامیاب انسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں کیا دلیلیں ہیں نمبر ایک علم کی علم کے حاصل کرنے کی فضیلت اپنی جگہ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ علم حاصل کرنا نہ صرف فضیلت والا ہے بلکہ فرضیت والا ہے علم حاصل کرنا اچھا ہے لیکن یہ ایسا اچھا نہیں ہے چلو چاہیں گے تو کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے بلکہ علم کا حاصل کرنا ایسا ہے کہ تم کو کرنا ہی پڑے گا لازم ہے ضروری ہے نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب العلم فری کلبل بہ حافظ عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضحی میں اس کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضتن على کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے یہاں تک کہ تلحیتان فل بہر یہاں تک کہ سمندر میں دریا میں موجود مچھلیاں بھی اس حدیث کو شیخ البانی نے سیل جامع صغیر تین اگار نو سو چودہ پر صحیح کہا ہے اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک علم کی فرضیت دو علم کی فضیلت علم لازم ہے اور علم بہت فائدہ مند ہے طلب العلمی علم کا طلب کرنا فریدن الاقول مسلم ہر مسلمان پر فرض ہے بہت ساری اسکولوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ علم وہ علم نہیں ہے ورنہ ہر آدمی کے لیے انجینئر بننا فرض ہو جائے گا ڈاکٹر بننا بھی فرض ہو جائے گا اور ڈرائیور بننا بھی فرض ہو جائے گا کیوں کیونکہ سارا علم آ جاتا ہے اس میں یعنی ہر آدمی کو سب کچھ آنا چاہیے عورتوں کو بھی آنا چاہیے سب آنا چاہیے بلڈنگ بنانا آنا چاہیے اور دوائی بنانا آنا چاہیے سب یہ مطلب نہیں ہے طلب العلم مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل لازم ہے اس کا علم بھی لازم ہے جو عمل ضروری ہے اس کا علم بھی ضروری ہے ضروری کس اعتبار سے نجات کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے اب ہر آدمی پر اس کی ضرورت کے اعتبار سے علم فرض ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ہر آدمی پر عمل بھی الگ الگ فرض ہوتا ہے مثلاً اسلام میں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اسلام کی خوبیوں کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل ہر انسان پر فرض نہیں کیا ہے مثلا حج اور زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے تو اس کے پر حج اور زکوۃ فرض ہے ایک عورت پر تجارت کے اصول حاصل کرنا معلوم کرنا فرض نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر تجارت فرض نہیں کی ہے یہ ذمہ داری گھر کے مرد کی ہے تو اب اس اعتبار سے جو آدمی جس عمل کے یعنی جو عمل جس آدمی پر فرض ہے اس عمل کا علم بھی اس پر فرض ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان پر فرض ہے ان میں سے کیا ہے ان میں سے توحید اور عقیدہ ہے ایمان کے ارکان ہیں اب یہ علم ہر ہر انسان پر فرض ہے خصوصا مسلمانوں پر اس لیے کہ ان کو اس پر عقیدہ رکھنا ہے تو ظاہر بات ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہر ایک پر فرض نہیں ہے مثلاً امامت کے مسائل اب ہر عورت کو امام نہیں بننا ہے جمعہ کے خطبے کے مسائل عورتوں پر جمعہ کا خطبہ فرض نہیں ہے تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کبھی مردوں پر فرض ہوتی ہیں عورتوں پر نہیں کبھی امیر پر فرض ہوتی ہیں غریب پر نہیں اس اعتبار سے ہر آدمی پر اللہ کے احکام الگ الگ, الگ ہوتے ہیں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب پر ہوتی ہیں تو جو چیزیں سب پر ہیں سب کے لیے ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور جو چیز جس پر فرض ہے اس پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ دین کا وہ علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہے جس کا وہ مکلف ہے جس کا عمل کرنا اس کو ضروری ہے طلب العلم فریدل مسلم علم کا حاصل کرنا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مسلم میں مسلم مرد بھی داخل ہے مسلم عورت بھی داخل ہے بعض روایت میں طلب العلم فرید کل مسلم و کا لفظ آتا ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے جس میں مسلمہ کی زیادتی ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو وہ ان دوسری بات دیکھیے وہ ان قالبل علم اور طالب علم کے لیے ہر چیز مفرت کی دعا کرتی ہے یہاں تک کہ دریا میں موجود پانی میں موجود مچھلیاں بھی یعنی یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک ایک انسان چاہے وہ مرد ہو عورت ہو جیسے آپ ہیں مثلا ابھی ایک انسان گھر سے نکلا دین کی بات سیکھنے کے لیے قرآن و سنت کی بات سیکھنے کے لیے تو ایک انسان جب علم کی راہ میں لگ جاتا ہے علم حاصل کرنے لگتا ہے تو زمین پر موجود جتنی مخلوقات ہیں سورج چاند یا جو بھی ہیں ساری چیزیں کل شعی ساری چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اے اللہ طالب علم کی مغفرت کا اے لا طالب علم کی مغفرت کر. جتنی چیزیں ہیں وہ طالب علم علم حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں آپ نے فرمایا حت الحیثان و فلبا ہے یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی انسان کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اللہ جو بھی علم حاصل کر رہا ہے تو اس کی مغفرت کر دے تو اسے معلوم ہوا کہ طالب علم اتنا قیمتی ہے کہ تمام مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں تو یہ اس کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کی مغفرت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کے آگے جب مخلوقات اس کے لیے دعا کر رہی ہیں بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے اس کی مغفرت کر دے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام مخلوقات طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں مغفرت کے لیے آپ سوچیں کتنا عجیب ہے کہ ایک ایک شخص چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے نیت کیا ہے علم حاصل کرنا ہے یا کوئی شخص ہے مرد ہو یا عورت دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے دھوپ میں اور تکلیف کی بارش میں گھر سے نکل کے کہیں دینی مجلس میں جا رہے ہیں کیوں کیا نیت ہے علم حاصل کرنا ہے دین کا علم سیکھنا ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہیں لیکن ساری مخلوقات ان کے لیے دعا کر رہی ہیں اے اللہ ان کی مغفرت کر دے سوچیں کتنی یعنی کتنی عجیب بات ہے انسان کے اورتے کھڑے ہوں گے اگر وہ سوچے اس کو کہ ساری ہر چیز اس وقت میں دعا کر رہی ہے ہمارے لیے کہ اے اللہ ان کی مغفرت کر دے اے اللہ ان کی مغفرت کر دے سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں یہ کیوں مفصرت کی دعا کرتے ہیں علماء نے بہت ساری وجوہات اس میں ذکر کی ہے نمبر ایک علماء نے کہا کہ زمین پر جو انسان کا بگاڑ ہوتا ہے اس بگاڑ کا نقصان انسان کا انسان کو بھی ہوتا ہے اور انسان کا جانوروں کو بھی ہوتا ہے یعنی اگر ایک انسان دین کا علم حاصل نہ کرے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو اس کو شریعت کا حکم معلوم نہ ہو تو وہ جانوروں پر ظلم کرے گا انسان تو انسان وہ جانور پر بھی ظلم کرے گا اب دیکھیے ابھی جو قربانی کے بکرے لاتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کرتے بکرے آپس میں لڑاتے ہیں کچھ لوگ مرغیاں لڑاتے ہیں پہلے زمانے میں خاص طور سے نواب لوگوں کچھ کام نہیں تھا یہ کام شروع کر دیا تھا انہوں نے تو مرغوں کو آپس میں لڑاتے ہیں بکریوں کو لڑاتے ہیں یا شکار کے لیے نکل جاتے ہیں اور جس کا جو چیز جی میں آئے اس کا شکار کرتے ہیں تو ایک انسان کو شریعت کا علم اگر نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے وہ انسان تو انسان جانوروں پر بھی ظلم کرے گا دوسرا ہے کہ شریعت کا علم اگر نہیں ہوگا اور گناہ کرے گا تو اللہ کی طرف سے بھی پکڑ آئے گی آسمان سے عذاب آئے گا تو آسمان سے جو عذاب آئے گا انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی اس کا نقصان ہوگا زلزل آئے گا مثلا تو انسان اس میں اچھے بھی مریں گے برے بھی مریں گے کیونکہ آیا بروں کی وجہ سے لیکن اچھوں کو بھی نقصان اس میں ہوتا ہے اور انسان تو انسان جانور بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں سیلاب آ گیا اس طرح سے کچھ آ گیا کبھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کبھی عذاب کے طور پر بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جب آسمان سے عذاب آئے گا تو اس میں انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں لیکن اگر انسان صحیح علم والا ہو تو وہ علم اس کی اپنی زندگی بدلے گا اور اس علم کے ذریعے سے دعوت کے ذریعے سے دوسروں کی زندگی بھی وہ انسان بدلے گا تو طالب علم خود بھی اپنی زندگی بناتا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے راستے اس کو معلوم ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو بدل کر اللہ کی یعنی عذاب کی بجائے مخصرط اور رحمت کا حقدار ہوتا ہے اور ایسا انسان علم کی بنیاد پر پورے معاشرے کو صحیح بناتا ہے پورے سماج کو اچھا بناتا ہے اور سماج جب اچھا ہوگا تو اللہ کا عذاب بھی رک جائے گا جانوروں کو بھی نقصان نہیں ہوگا پھر سماج جب اچھا ہوگا تو سماج کے افراد انسان تو انسان جانوروں کے بھی حق ادا کریں گے تو اس وجہ سے ساری مخلوقات طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اس لیے کہ یہ چابی ہے معاشرے کے صحیح ہونے کے لیے اور اللہ کی طرف سے اور سماج میں فساد اور عذاب سے بچنے کے لیے طالب علم ہی ہے جو اپنے علم کے ذریعے سے پورے معاشرے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا سکتا ہے تو طالب علم کے لیے ساری مخلوقات یہاں تک کے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں تو یہ حکمت ہے علماء نے یہ بات اس میں ذکر کی ہے تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک علم کا حاصل کرنا ہر انسان پر اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے فرض ہے نمبر دو علم حاصل کرنے کی طلب میں جب آدمی نکلتا ہے چاہے وہ گھر سے نہ بھی نکلے گھر میں ہی علم حاصل کرے تب بھی صحیح ذریعے سے اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے تو ایسے طالب علم کے لیے تمام مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں تو ظاہر بات ہے علم کا حاصل کرنا کتنا عمدہ عمل ہے اور فرض بھی ہے دوسری چیز طالب علم جب جنت کے راستے یعنی علم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسلہ کا طریقہ صوفی علم طریق امام مسلم نے کتاب و ذکر و والاستغفار میں اس کو روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ منسلہ کا فریقن جو کوئی ایسی راہ چلے جس میں اس کا مطلوب اس کا مقصود علم کا حصول ہو یعنی علم کی تلاش میں علم کے طلب کرنے کے لیے کوئی شخص اگر کوئی راستہ چلتا ہے اللہ سہ اللّہ تریقن اس کے اس عمل کی وجہ سے علم کی طرف چلنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے ایسا کیوں آپ دیکھیے جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک صحیح علم دو صحیح عمل ایک صحیح علم دوسرے صحیح عمل اب عمل صحیح کب ہوگا جب علم صحیح ہوگا اور عمل میں جو رکاوٹیں آئیں گی شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں گے ان کا حل بھی علم میں ہے اسی طرح سے عمل میں اگر کچھ کمی رہ گئی بھرپائی کا علم اگر ہے تو عمل کی بھرپائی ہوگی جیسے مثلا نماز میں بھول گئے سجدہ ایسا ہو کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو نماز کیسے صحیح ہوگی اگر نجاست وغیرہ اور پاکی کے معاملات معلوم نہیں ہیں تو عبادت کیسے صحیح ہوں گی? تو آدمی کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے جب آدمی کا علم صحیح ہوتا ہے پھر عمل میں کمی کوتا ہوتا ہی رہ جائے علم ہی سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اس کی بھرپائی کرنا ہے عمل میں شیطان جو دل میں برے برے خیالات ڈالتا ہے نفس اس کو عمل سے روکتا ہے یا شیطان ریاکاری پر کھڑا کرتا ہے اس کا علاج بھی علم میں ہے آدمی علم ہی سے اس سب مصیبت سے نپٹتا ہے تو اس اعتبار سے عمل کی اصلاح علم کی اصلاح یا علم کی صحت پر مبنی ہوتی ہے آدمی کا عمل صحیح کب ہوتا ہے جب اس کا علم صحیح ہوتا ہے اب ایک انسان علم جب حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جب سہی علم کی طلب میں آدمی آگے بڑھتا ہے تو دو کام میں سے ایک کام وہ کر رہا ہے اب اس کے بعد صرف دوسرا کام بچ گیا جو علم اس کے پاس آئے گا اس پر اس نے عمل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز وہ حاصل کر چکا ہے اب بس اس پر عمل کرنا ہے دوسری بات یہ علم چونکہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے قرآن و سنت کا علم اور اس کا حاصل کرنا ایک نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور راستہ کھولتا ہے وہ لدینا <تصفيق> کہ جو ہماری خاطر جد و جہت کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں سخت کوشش کرتے ہیں ایفرٹس اپنے لگاتے ہیں تو ہم اپنی راہوں میں ان کو رہبری عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرتا ہے والذین لدین احتجا دم ہدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں تو جو انسان علم کا راستہ چلتا ہے وہ جنت کا راستہ چلنے والا ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے آپ سوچیے جنت کا راستہ آسان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے شیطان سرات مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت انسان کو بھڑکانے کے لیے الگ الگ رنگ, رنگ بدل بدل کے بھیز بدل بدل کے آتا ہے اور نفس انسان کا فورن آگے بڑھ کے شیطان کی بات کو مان لیتا ہے ایسی مصیبت میں انسان اگر اس کے پاس علم نہ ہو اس سے نپٹنے کا تو آپ بتائیے انسان کیسے بچ سکتا ہے کیسے وہ سرات مستقیم پر قائم رہتے رہتے رہتے جنت تک پہنچ سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزمائش میں سب سے پہلے علم حاصل کرے کہ اس آزمائش میں کیسے پورا اترنا ہے فتنوں سے نپٹنے کے لیے سوجھ بوجھ ضروری ہے اور سوچ بوجھ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ آدمی کی اپنی عقل صحیح اور غلط کہیں بھی جا سکتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم یہی صحیح حل انسان کو دیتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلایا کہ جو علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے یہ ساری باتیں ہیں کہ جیسے مثلا آپ گھر سے درس کے لیے نکل رہے ہیں آپ اپنے دل میں نیت کریں کہ دیکھو میں علم کیا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں ہم علم کے حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب یہ جو چیز ہے نیت کا پیدا کرنا یہ آدمی کے عمل کے اندر جان پیدا کرتا ہے تخلیص نیت آدمی کے عمل کو قیمتی بناتی ہے اس کے اس کے اندر آدمی کو اور زیادہ لذت دیتی ہے نیت کو صحیح کرنا عمل سے پہلے نیت کی صلاح کرنا یہ آدمی کے عمل کو اور زیادہ لذیذ بنا دیتی ہے اور اور زیادہ آخرت میں وزنی اور بھاری بنا دیتی ہے اس لیے ہم جو بھی فضیلتیں ہاں پر ذکر ہو رہی ہیں ان کا استشعار ان کو سوچنا ان کا ان کا احساس پیدا کرنا غور کرنا ان میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ جو سوچنا ہے آدمی کو آدمی کو ایک نئی سوچ دیتا ہے اس کو ایک نیا جذبہ دیتا ہے اس کے عمل کو اور زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ علم کی طلب کا اس کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مام ان خارجن یخ رجو مام ان خارجن یخ رجو ممبئی فی طلب علم اللہ و بیت لہ الملا اکتو اجنیحا چاہا ارب امبی ماسنا جو بھی گھر سے نکلنے والا اپنے گھر سے علم کی طلب میں نکلتا ہے تو اجنیحا چاہ اجنیحا چاہا ارب امبی مایوسنا جو انسان اپنے گھر سے علم کی طلب میں نکلتا ہے تو فرشتے اس سے راضی ہو کر اس کے عمل سے راضی ہو کر اس سے خوشی خوشی اس کے عمل پر خوش ہو کر اس کے آگے اپنے پر جھکا لیتے ہیں اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں سوچیے ابھی کہ ایک طالب علم ہے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں غریب ہے جیب میں پیسے نہیں ہیں اور بھوکا بھی ہے اب وہ علم کے لیے اپنے گھر سے نکلا کوئی جانتا نہیں کہ اس کی کیا قدر ہے کسی کو معلوم نہیں کیوں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کتنا قیمتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے بندوں کو اپنے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے پر اس کے لیے بچھائیں اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغی میں پانچ ہزار سات سو دو پر شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے یعنی ایک طالب علم کی اتنی قدر ہے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں علماء نے کہا اس کے کئی معنی ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر مانا ہے یعنی اس کے قدموں تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس کے عمل سے خوش ہو کر کیونکہ اتنا بڑا عمل یہ کر رہا ہے کہ بہت ہی احترام کے لائق ہے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی کہ ایسا ہوتا ہے دوسرے یہ جیسے آدمی کو بعض اوقات دکھائی نہیں دیتا لیکن خبر سے اس کو اچھا لگتا ہے کیسے ڈاکٹر کو بولے گا یہ دوائی آپ کھاؤ گے نا دو دن میں آپ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے اب آدمی دوائی کھا کے خوش ہو جاتا ہے چلو جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا اب پیٹ میں جا کے دکھائی نہیں دے رہا ہے کوئی ٹونک پی رہا ہے موٹے ہو جاؤ گے آپ صحت مل جائے گی آپ کو یا کچھ اور چیز ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ آج ایسا کرو دس سال بعد ایسا ہوگا تو ایک انسان جو ہے دیکھتا نہیں ہے لیکن سچے کی خبر سے اس کو پروسسنگ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہو رہا ہے مجھ کو اچھا لگ ہے تو ایک آدمی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین اگر رکھے تو اس کو لذت محسوس ہوگی وہ ایک ایک قدم پر سوچے گا دیکھو ہماری نیت اچھی ہے ہم علم کے حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے یقینا فرشتے اس وقت ہمارے لیے اگر اللہ ہمارا عمل قبول کرے تو اس وقت فرشتے ہمارے لیے اپنے پر بچھا رہے ہیں کتنا خوشی اس کو ہوگی کتنی خوشی اس کو ہوگی تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتے طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ جیسے یعنی رحمت سے پرندہ اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے شفقت سے اپنے چوزوں کے لیے تو حفاظت کے طور پر یا اکرام کے طور پر یا توازوں کے طور پر فرشتے ان کے آگے با کھڑے ہوتے ہیں طالب علم کے لیے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اس کے اکرام کے طور پر ان کے لیے جو ہے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں رحمت اور ان کے اکرام کے طور پر تو کتنی بڑی بات ہے چاہے یہ محبت میں ہو چاہے یہ اکرام سے ہو چاہے قدموں کے نیچے پر جھکائے جائیں چاہے ادب سے وہ کھڑے ہوں طالب علم کے لیے یہ ساری چیزیں آپ سوچیے کہ جو بندے فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں ایک دم پاک ہیں صاف ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں نور کی مخلوق ہیں یہ ایک ہم انسان کے لیے پر جھکائے اپنے پر بچھائے اپنے کتنا بڑا اکرام ہے اللہ کی طرف سے پھر بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلے نہیں چلے نہیں بڑھے تو ایسا آدمی کتنا محروم انسان ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو علم کی قدر کرتا ہے وہ قابل قدر بنتا ہے اس کو یاد رکھیے جو علم کی قدر کرتا ہے وہ قابل قدر بنتا ہے جو علم کی نا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے اس لیے کہ علم آدمی کے عمل کی اصلاح کرتا ہے اور علم سے محرومی عمل کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طالب علم کا اکرام فرشتے کرتے ہیں اور آگے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی بیت بیوت جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں بئی نہ ہو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس کرتے ہیں دیکھیے درس کا لفظ اگر آپ سے کوئی پوچھے درس کا لفظ بتائیے تو آپ بتا سکتے ہیں دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ وہ صدارس نہ بے نہ ہوں آپس میں اس کا درس کرتے ہیں تدارس کرتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں قرآن کو سیکھنا سکھانا چاہے وہ الفاظ کا ہو یا معانی کا ہو تفسیر کا ہو سب اس میں آتا ہے چاہے قرآن کے احکام کا سیکھنا ہو وہ بھی اس میں آتا ہے وہ مجتما قوم انفی بئی چمبیو چل رہا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کا مطلب یا تو اس سے مساجد مراد ہیں اور امام منوی کہتے ہیں کہ وہ گھر بھی اس میں داخل ہیں جو مسجد کے علاوہ ہوں جہاں پر دین سیکھا سکھایا جاتا ہے اصل مراد مسجد ہے لیکن مسجد کے تاب وہ جگہیں بھی آتی ہیں جہاں پر علم سیکھا سکھایا جاتا ہے تو جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ نظ علیہ مسکین ایک ان پر سکینت نازل ہوتی ہے سکینت علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ان پر سکون نازل ہوتا ہے ان کے دلوں میں یقین و اطمینان بڑھ جاتا ہے ان کے دلوں میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں میں سکون اور رحمت اور نرمی آتی ہے تو قرآن کی مجالس میں بیٹھنے سے آدمی کے دل میں کیا ہوتا ہے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے سکون ان پر چھا جاتا ہے وہ غشیترحم نمبر دو ان پر ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی رحمت ایسے بندوں پر ہوتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کریں نمبر تین وہ حق اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں تو فرشتے اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے سیکھا جاتا ہے وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور اس مجلس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں سوشی فرشتوں کی حفاظت میں اور اسی طرح سے فرشتوں کے یعنی صحبت ان کو ملتی ہے جو قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں وزا اللہ رحم من حفیح اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں یعنی جو اونچے فرشتے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں تو ایسے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ بطور فخر اور بطور ثنا تعریف کے طور پر ان کا تذکرہ ان میں کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے علم حاصل کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعی طور پر قرآن سنت کا علم حاصل کرنا کیونکہ قرآن کا سیکھنے میں سنت کا سیکھنا اپنے آپ آ جاتا ہے کیونکہ قرآن کو سمجھنا سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ انض اللہ علیہ کا ذکر لیتو بائی نلِ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ پر اس ذکر کو نصیحت کو قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے تو ظاہر بات کہ اللہ کے نبی نے سمجھایا اور وہی سمجھایا ہوا آج ہم کو پہنچانا ہے تو ظاہر بات کہ قرآن کے ساتھ سنت اپنے آپ آ جاتی ہے تو قرآن و سنت کی مجالس جہاں ہوتی ہیں تو وہاں پر چار چیزیں حدیث میں مذکور ہیں ایک ان پر سکینت نازل ہوتی ہے دو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے تین فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں اور چار اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بطور فخر اور بطور تعریف کرتا ہے اب بتائیے بندہ زمین پر بیٹھا ہے اور آسمان والا اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ میرا فلاں بندہ یہ دین کا جو ہے یعنی دین کی دعوت دے رہا ہے یا دین کو سیکھ رہا ہے تو اس طرح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونا یہ بندے کے لیے بڑے فخر کی چیز ہے اور بہت ہی شوق کی اور بہت ہی قرب کی چیز ہے تو یہ عمل کیسے ہوتا ہے جب بندے کچھ جگہ ایک جگہ پر جمع ہو اور وہاں پر قرآن کو سیکھے سکھائیں اس سے کوئی انسان یہ دلیل نہ لے کہ لوگ جو مرنے کے بعد قرآن خانی کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتا ہے اس میں یہ مراد نہیں ہے قرآن خانی اگر صحیح ہوتی جیسے یہاں مرنے کے بعد بخشنے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا اس لیے یہ ثابت نہیں ہے ہاں اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے کتاب اللہ ہی وہ تدارس نہ ہو بھائی نہ کہ اللہ کی کتاب پڑھتے اور آپس میں اس کا درس کرتے ہیں تمہراد اس سے سیکھنا سکھانا ہے جہاں پر بیٹھ کے لوگ اس کو سیکھیں سکھائیں ایسی مجالس اس میں آتی ہے تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں اس سلسلے میں کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور علم کے سلسلے میں یعنی کوشش کرنا کہ قیمتی ہے آخری حدیث میں ذکر کر رہا ہوں اس سلسلے میں تو یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد بچے گا اہل علم کو یاد کرنا یا اہل علم کی فضیلت اور پھر اس کے بعد جہالت ہے جہالت کی کیا برائی ہے پانچویں چیز اس میں جو ہے وہ یہ کہ علم کا حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے والا مجاہد کی طرح ہے یعنی جو اللہ کی راہ میں سخت کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اتنا قیمتی عمل جو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہونا یہ علم حاصل کرنے والا اسی کے برابر ہے علماء نے ابھی یہ تفصیل ہے انشاءاللہ میں اس کو اگلے درس میں ذکر کروں گا لیکن اختصار میں یہاں ذکر کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منجا مسجد منجا مسجد جو ہماری اس مسجد میں آئے لم ہی اللہ لخیر او یا وہ صرف اسی وجہ سے مسجد آیا ہے یعنی مسجد نبوی کہ خیر کو سیکھے یا اس کو سکھائے اگر علم کا اس کی ضرورت ہے علم تو سیکھیں اگر علم والا ہے کوئی پوچھتا ہے تو اس کو سکھائے جو ہماری اس مسجد کو آئے اور اس کا آنا صرف اسی لیے ہے کہ وہ علم سیکھے خیر سیکھے یا سکھائے فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فی سَبِيلِ اللَّهِ تو وہ ایسا ہے اس کا مرتبہ اللہ کی راہ میں مج جو آدمی مجاہدہ کر رہا ہے اس کی طرح ہے اس کو ابن ماجا اور حاکم نے روایت کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ علم بھی جہاد ہے اور اس کی تفصیل میں اگلے درس میں ذکر کروں گا کہ علمی جہاد افضل جہاد ہے ابن قیم نے کئی صفحات میں بات لکھی ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کے لیے کسی جگہ پر حاضر ہونا یہ بھی جہاد ہے اور ایسا انسان سیکھنے کے لیے جائے یا سکھانے کے لیے جائے اس کا مرتبہ مجاہد کی طرح ہے کیونکہ مجاہد دین کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اس لیے علم خود یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے اور سید جامع صغیر 6184 ہزار پر شیخل بانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منخرا جو علم کی طلب میں باہر نکلے وہ اللہ ہی کی راہ میں ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ جائے یعنی وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہے جو علم کے لیے نکلا ہوا ہے اس کو امام اتر نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 88 پر شیخ الابانی نے اس کو حسن غیر ہی کہا ہے یہ حدیث قابل قبول ہے یہ دلیل بن سکتی ہے تو اس ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوئی کہ علم کا حصول اور علم کی تعلیم یہ بھی مجاہدے میں آتا ہے یہ بھی جہاد میں داخل ہے اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ جو لوگ جہاد کا مطلب صرف قتل کرنا یا جنگ کرنا ہی لیتے ہیں بلکہ اسلام میں جہاد کے معنی سخت کوشش کرنے ایفرٹس اور سٹرگل کے ہیں تو اس اعتبار سے جو بھی کوشش ایک انسان دین کی حفاظت کے لیے کرے وہ جہاد کہلاتی ہے ضروری نہیں کہ اس میں جنگ ہو علم کا حاصل کرنا اور علم کا سکھانا اور باطل کو رد کرنا اور دین کی مدافعت کرنا حق کو حق ثابت کرنا باطل کو باطل ثابت کرنا یہ بھی جہاد ہے بلکہ یہ بڑا جہاد ہے تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو علم کی فضیلت میں تھیں اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے آگے ہم چیزیں دیکھیں گے کہ علم کے تعلق سے اور کیا باتیں ہیں رب علما اللہ تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان نعمت انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والا علم ہے یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تعالی کو پہچانتا ہے یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالی کی پسند اور ناپسند کو جانتا ہے یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کو زندگی کا مقصد اس کی تخلیق کی وجہ کہ اس کو کیوں بنایا گیا ہے اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے یہ سبب اور یہ مقصد اور یہ حکمت اس کو معلوم ہوتی ہے یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں فتنوں سے نکلنے کے لیے راہ پاتا ہے علم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالی کی خصوصی صفات میں سے ایک سفت خود علم ہے اللہ تعالی بندوں کے حالات کو جانتا ہے اور ان کی حاجات اور ان کے مسائل کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا حل جانتا ہے اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور قدرت والا ہے اس اعتبار سے علم ایک لازمی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بہت ہی اہم ترین صفت ہے جو بندے کے ایمان میں مزید اضافہ کرتی ہے اور بندے کو مزید عمل پر اور اللہ سے امید اور اللہ سے خوف پر ڈالتی ہے اس لیے کہ بندہ جب اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے اللہ کو معلوم ہے تو پھر اپنے مسائل میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ ہاتھ پھیلاتا ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جب اللہ سے مانگے گا اللہ کا کرے گا اس لیے کہ اللہ کو اس کی دعا معلوم ہے اس کے مسائل معلوم ہیں اس کے مسائل کا حل معلوم ہے یہ علم انسان کو ڈر پہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے جانتا ہے اور اس وجہ سے ایک انسان کے اندر اللہ اللہ تعالی نے فرمایا رب زدن اے نبی آپ اللہ تعالی سے بطور دعا یوں کہیں کہ اے میرے رب مجھے علم اور زیادہ بڑھا دے تو علم سارے مسائل کے حل کا پہلا حصہ ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے یہ لازمی شرط ہے اس لیے کہ اس کے بغیر انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے نہ اس کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے نہ وہ حقوق صحیح طور سے ادا کر سکتا ہے نہ اپنی منزل کی طرف صحیح قدم اٹھا سکتا ہے نہ دنیوی مسائل حل کر سکتا ہے نہ آخرت کے اعتبار سے تیاری کر سکتا ہے اس لیے علم ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے دعوت کے مرحلے میں یا اسی طرح سے اس سے پہلے عبادت و اعمال کے مرحلے میں سب سے پہلی اور لازمی شرط لازمی ضروری چیز دین کا صحیح علم ہے اس سے پہلے کچھ درس دو درس ہمارے ہوئے اس میں ہم نے علم کی اہمیت طالب علم کی اہمیت اس کی فضیلت اور اسی طرح سے علم کی طلب میں چلنے اور کوشش کرنے کی فضیلت دیکھی تھی آج اس سے آگے کا حصہ ہم لیں گے کہ علم کی حفاظت اور اس کو یاد کرنے اس کو لکھ کر محفوظ کرنے کی کیا فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کا محفوظ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اگر علم محفوظ کرنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھوا کر محفوظ نہیں کرا کراتے اور اسی طرح سے صحابہ حدیثوں کو لکھ کر اور ان کو یاد کر کے آگے کی نسل کو منتقل نہیں کرتے اور آپ سوچیں کہ اگر علم محفوظ نہ ہو تو اگلی نسلوں کو کیسے صحیح بات معلوم ہوگی اس لیے علم کا حصول جتنا اہم ہے اتنا ہی علم کا محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانا اہم ہے اس لیے کہ ایک انسان خود دین کو سیکھے سمجھے اسی کے ساتھ ساتھ اگلی نسل کے لیے اس دین کی حفاظت کرے تاکہ وہ دین زمین پر باقی رہے لوگوں کی زندگی کی صلاح کے لیے وہ علم اگلی نسلوں میں منتقل ہو یہ بھی ضروری ہے علم کا حاصل کرنا جیسے اہم ہے اس کی فضیلت بھی ہے اسی طرح سے علم کے محفوظ کر کے پہنچانے کی بھی فضیلت ہے علم کی دو بنیادیں ہیں اور دینی علوم کا مدار دو چیزوں پر ہے ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں باقی سارے علوم انہی دو بنیادوں پر مبنی ہیں انہی دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں یہ اصل ہیں اور باقی ساری چیزیں ان کی شاخوں کی طرح ہیں ان کی فرا ہیں قرآن کی یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے اگر کوئی آدمی پورا قرآن یاد کرتا ہے تو یہ بہت ہی اونچی چیز ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا لیکن پورے قرآن کا حفظ کرنا جہاں اہم ہے وہیں قرآن کے کچھ حصے کا یاد کرنا یہ بھی غیر اہم نہیں ہے بلکہ اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فتنے سے نجات کا ذریعہ قرآن کے بعض حصے کو محفوظ کرنا ذکر کیا ہے آپ نے فرمایا من آیات من منحق اور ابتدائی شروعات کی دس آیتیں محفوظ کر لے یاد کر لے سمجھ لے اوسیما من دجال و سے محفوظ ہو جائے گا وہ دجال سے یعنی دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ دجال کے اتنے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی دس آیتیں کافی ہیں اس اعتبار سے قرآن کا حفظ کرنا اور اس حفظ میں فہم پیدا کرنا اس کو سمجھنا یہ کتنا اہم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بتلایا کہ انسانی تاریخ میں جتنے فتنے جتنی آزمائشیں جتنی خطرناک امتحان گزرے ہیں انسان کے دین و ایمان کے اعتبار سے اور فساد کے اعتبار سے ان سارے فتنوں میں سب سے بھیانک, سب سے خطرناک سب سے پریشان کن فتنہ اگر کوئی ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا دجال ایک شخص ہوگا جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا اور اس کے پاس فوق الفطری طاقتیں ہوں گی سپر نیچرل پاور ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دے گا اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دے گا اور وہ ایسی چیزیں کرے گا جو لوگوں کو اس بات پر مجبور کریں گی کہ وہ اس کو اپنا معبود بنا لیں قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا عشاء علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے تو یہ جو فتنہ ہوگا یہ سارے فتنوں میں سب سے بھیانہ فتنہ ہوگا اس میں آدمی بہت آسانی سے گبراہ ہو جائے گا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ اس کے قریب نہ جائے وہ نہ جائے اس لیے کہ اس کا فتنا بہت ہی خطرناک ہوگا آدمی گمراہ ہو جائے گا اس کی طاقت اور بچنے کے لیے کیا کرنا ہے اتنے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قرآن کریم کی بس دس آیتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان کو یاد کر لے ان کو محفوظ لے وہ آدمی کے فتنے سے بچ جائے گا یہاں پر الفاظ ہے محفوظ کر لے اس مینتال و دجال سے بچا لیا جائے گا یہاں پر حافظہ کا لفظ ہے محفوظ کرنا اس سے علما نے کہا ایک تو یہ کہ ان کو یاد کر لے یہ ان کا محفوظ کرنا ہے دوسرے یہ کہ ان کے معنی کو سمجھ لے ان کے معانی کو سمجھ لے اس لیے کہ اس میں جو باتیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات سے متعلق ہیں آدمی اگر ان میں غور کرے تو کبھی دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا اس لیے جو قرآن کریم سورہ القحف کی دس آیتیں شروعات کی یاد کرتا ہے وہ دجال سے محفوظ رہے گا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کے بعض حصوں کا یاد کرنا کتنا بڑا فائدہ رکھتا ہے اس طرح کی کئی صورتیں ہیں اور کئی آیتیں ہیں جن کی اپنی اپنی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ کچھ وقت نکالے اور اللہ کے کلام کو یاد کرے اور ان کو اپنے سینے میں محفوظ کرے دوسری چیز اسلام کی جو بنیادیں ہیں علمی اعتبار سے اس میں دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں حدیث کو محفوظ کرنا اس کی کیا فضیلت ہے ابن عباس رضی اللہ کے نبی صلی اللہ نبر اللہ حدیث اللہ, اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو خوش رکھے اللہ تعالی اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے نبرہ ایک دم ایسی خوشی کہ جو چہرے سے چھلک رہی ہو ایک انسان جب بہت خوش ہوتا ہے اور دل کی خوشی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اور اپنی خوشی کو چھپا نہیں پاتا ہے اس کو نبراہ کہتے ہیں کہ چہرے پر تر تازگی کا ہونا چہرے پر فرشنس کا ہونا اس کو نظرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے ایک خاص دعا دی ہے آپ نے طالب علم کے چہرے کو حشاش بشاش اور خوش و خرم اور تر تازہ رہنے کے لیے ایک دعا دی آپ نے فرمایا نبر اللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھے خوش رکھے جو سمع منا حدیثا, سمع منا حدیثا جو ہم سے کوئی بات سنیں جو ہم سے کوئی حدیث سنیں حدیث کے معنی بات کے ہوتے ہیں جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر اس کو یاد رکھے اس کو محفوظ رکھے حتی غیرہو یہاں تک کہ وہ کسی اور تک اس کو پہنچا دے فروغ بحام ہن ہوا ہو افن ہو اس لیے کہ بہت سارے حکمت کی بات کے لے جانے والے اس کو ایسی ایسی شخص ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھ والے ہوتے ہیں گہری سمجھ والے ہوتے ہیں اس بات کے زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں غروب بحام لفک ان لئی اور بہت سے حکمت کی بات کو لے جانے والے فقیر نہیں ہوتے ہیں زیادہ گہری سمجھ رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں اس حدیث کو امام اترمدی نے روایت کیا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں آپ اس کو غور سے سمجھیں نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام کرنے پر خوشخبری دی ہے اور دعا کی ہے یہ دعا کیا ہے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ایسے انسان کو جو یہ تین کام کرے ایسے انسان کو اللہ تعالی ترو تازہ رکھے فریش رکھے ایک دم کیا چیزیں ہوں نمبر ایک حدیثا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں نمبر دو فقہ اس کو محفوظ رکھے نمبر تین حق تعبلی ہو یہاں تک کہ کسی اور تک پہنچا دے تین کام ہیں جو علم کے اعتبار سے اور دعوت کے اعتبار سے بنیادی چیزیں ہیں نمبر ایک خیر کا سننا حق کا سننا نمبر دو اس کو محفوظ رکھنا نمبر تین دوسرے تک پہنچانا آپ دیکھیے عام طور سے لوگ علم, علم کے تعلق سے یا دعوت کے تعلق سے فیل ہو جاتے ہیں تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے یا تو وہ دینی مجالس میں آتے نہیں ہیں دینی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں یا دینی درست سنتے نہیں ہیں تو ایک تو یہ کہ علم, علم حاصل کرتے ہی نہیں ہیں نمبر دو دینی مجالس میں آتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں جو کچھ سنا ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں علم کو محفوظ نہیں رکھ پاتے ہیں اسی طرح سے تیسری چیز یہ کہ بعض اوقات دین کا علم سیکھتے ہیں اور یاد بھی رہتا ہے لیکن اس کو دوسروں تک پہنچا نہیں پاتے ہیں ان کو لوگوں تک اس علم کی اشاعت نہیں کرتے ہیں. اس کو پروپگیٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بنے تو اس کو ان تینوں چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ علم کا پہنچانا علم کے سننے اور اس کے محفوظ رکھنے کا محتاج ہے اگر ایک آدمی علم کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں رکھتا ہے تو پہنچائے گا کیا اس لیے ضروری ہے کہ علم کی باتوں کو سنے ان کو یاد کرنے کی کوشش کرے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے اس میں علماء نے کہا کہ حفظ دو طرح کے ہیں علم کا محفوظ رکھنا دو طرح کا ہے بعض اوق ایک انسان یادداشت اس کی کمزور ہوتی ہے خاص طور سے عمر اگر زیادہ ہو جائے تو بہت ساری باتیں یاد نہیں رہتی ہیں بعض اوق یاد رہنے کی چیزیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں تو ایسی عمر میں جبکہ یادداشت بھی خراب ہوتی ہے ایک انسان یہ کر سکتا ہے یا کوئی کمزوردداشت کا انسان ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ علم کی باتیں جب وہ سنے تو ان کو لکھ کر محفوظ کرے کسی کتاب میں پڑھا اب موٹی کتاب ہے اب اس پوری کتاب کو یاد رکھنا ہے اس کی بس کی بات نہیں ہے لیکن اس کتاب میں اہم ترین چیزیں حدیثیں وغیرہ جو بھی ہوں تو ان کو آدمی لکھ کر الگ سے کسی ڈائری میں کسی نوٹ بک میں محفوظ کر سکتا ہے کوئی درد سن رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے کوئی علمی نکتہ ہے اس کو یاد نہیں رکھ سکتے ہیں ایک دو گھنٹے درس سنیں گے پوری باتیں کیسے یاد کریں گے تو اب ان کو محفوظ رکھنے کے لیے پوائنٹس ان کے نکاح انسان لکھ کر محفوظ کر سکتا ہے ان میں جو حدیثیں سے ضمن آتی ہیں ان کو لکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں تو اس اعتبار سے علم کی حفاظت بہت ضروری ہے اس لیے کہ علم کی حفاظت کے بعد علم کی اشاعت ممکن بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے دیکھیے اگر آدمی غلط بات سنے گا یعنی غلط طور پر سنے گا دھیان دے کے نہیں سنے گا تو ذہن میں غلط بات بیٹھ جائے گی اب غلط پہنچائے گا ادھوری بات سنے گا اور اس میں اپنی طرف سے توڑ جوڑ کے کچھ اور بیان کر سکتا ہے تو غلط دعوت علم کے محفوظ نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے غلط دعوت علم کے صحیح طور سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم کی باتوں کو سنیں خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور ان باتوں کو محفوظ رکھیں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی جو انسان علم کی باتوں کو حدیثوں کو سنتا ہے یاد رکھتا ہے اور جوں کا تو پہنچاتا ہے ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و شاداد, خوش اور, حشاش اور فریش اور تر و تازہ رہنے کی دعا کی ہے تو اس دعا میں جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کا حصہ لگے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل بھی کرے تو اس ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کی حفاظت کی اپنی فضیلت ہے اور حدیث کی حفاظت کی بھی اپنی فضیلت ہے اگر کوئی انسان حدیثوں کو یاد نہیں کر سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ حدیثوں کو لکھ کے محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے یہ بھی صورت اس کے پاس ہے اور آج تو بہت ہی زیادہ صورتیں علم کی حفاظت کی پیدا ہو چکی ہیں آج کمپیوٹر ہیں آج موبائل ہیں آج اسی طرح سے این سی ڈیز کا دور ہے آج سارے علمی باتیں اور حدیثیں اور قرآن کی تلاوت اور سب کچھ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس علم کی حفاظت میں یعنی شریک ہو ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی سوچے چلو اتنی ساری کتابیں ہیں اتنی ساری سی ڈیز ہیں اتنا سب کچھ ہے آج کمپیوٹر بھی ہیں اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آدمی کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں اب اگر اس کے پاس علم اس کے سینے میں نہیں ہے تو ایسا آدمی محتاج ہو جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ناکامی اور ندامت سے بچنے کے لیے آدمی علم کی باتوں کو جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے جتنی طاقت اس کو دی ہے اتنا علم یاد کرے اسی لیے علماء میں مشہور جملہ ہے کہ علم وہی ہے جو انسان کے ساتھ یعنی ہر وقت موجود رہتا ہے جو آدمی اپنے سینے میں علم رکھتا ہے وہی علم ہے باقی تو کتابیں دنیا بھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اصل علم وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں علم جہاں پر طالب علم کی فضیلت ہے اور علم کی اپنی ایک فضیلت ہے تو یہ بالکل واقعی ظاہر بات ہے کہ علماء کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی سیکھنے والے کی جب اتنی زیادہ فضیلت ہے تو سیکھے ہوئے کی اور سکھانے والے کی کتنی فضیلت ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ الزمر میں آیت نمبر نو میں فرماتا ہے قُل يعلمون لا اہل اے نبی آپ کہیے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں جواب اس میں خود موجود ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں نہ مقام کے اعتبار سے نہ ذمہ داری کے اعتبار سے نہ اجر کے اعتبار سے نہ دنیا میں فہم کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک انسان جو جانتا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور ایک انسان جانتا نہیں ہے اپنی زندگی جانوروں کی طرح جی رہا ہے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک انسان جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے اللہ کی صفات کا علم اس کو ہے اور ایک انسان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے یا اس کا علم اللہ کے بارے میں ناقص ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک انسان جو اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے حلال و حرام کا علم رکھتا ہے تو ایسا انسان جو نہیں رکھتا علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتا ہے وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا جو انسان شیطان کے فتنوں کو جانتا ہے اس کے گمراہ کرنے کے راستوں کو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو آدمی نہیں جانتا ہے وہ شیطان کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور جو آدمی علم رکھتا ہے وہ جب اس کو محسوس ہوگا کہ شاید شیطان اس کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے فوراً اپنے آپ کو اس, سے بچائے گا. اس اعتبار سے جاننے والے اور نہ جاننے والے میں ایک بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. اللہ کی صفات اور اللہ کی معرفت کے اعتبار سے اللہ کی مرضیات کے اعتبار سے حلال و حرام کے اعتبار سے عبادات کے طریقے کے اعتبار سے سنتوں کے اعتبار سے اسی طرح سے شیطان کے اور نفس کے فتنوں کے اعتبار سے مسائل اور ان کے حل کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے طریقے کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے آپ دیکھیں انسان میں جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت ہی موٹی لکیر بلکہ ایک دیوار ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کامیابی اور ناکامی کے اعتبار سے اور بہت بڑا سبب انسان کا ناکامی کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے قریب منزل ہوتی ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط راہوں پر دوڑ پڑتا ہے اور منزل سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے آج دیکھیے کتنے مسلمان ہیں کہ جو دین موجود ہے قرآن موجود ہے سنت موجود ہے علماء موجود ہیں جو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں لیکن آدمی شیطان کے دھوکے میں آ کر اور گمراہ لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر ایک آدمی غلط غلط چیزیں کرتا ہے شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے بدات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حلال و حرام میں اپنی منمانی کرنا شروع کرتا ہے اللہ کا دین زمین پر موجود ہے دین جاننے کا طریقہ اس کے پاس ہے لیکن علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ زندگی بھر منمانے عمل کرتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے ایسا آدمی دین کی موجودگی کے باوجود صاف دین اس کے پاس ہے اگر ایک قدم بڑھاتا قرآن و سنت کی طرف آتا زندگی صحیح ہو جاتی لیکن لاپرواہی کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر چلتا رہتا ہے اور آخر میں موت اسی شرک اور بدار پر ہو جاتی ہے کیوں ایسا ہوا علم نہیں ہونے کی وجہ سے علم نہیں ہونے کی وجہ سے اس لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ آدمی دین کا صحیح علم حاصل کرے وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحل یس طویل لذینا و لذین اے نبی آپ کہیے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا یہ آپس میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اسی اعتبار سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک تو ہے ذاتی لیول پر پرسنل لیول پر ایک انسان کا ہدایت اور گمراہی کا انتخاب کرنا دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ نہ صرف یہ کہ خود گمراہی سے گناہوں سے بدات سے شرکیات سے بچ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں دوسروں کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں اس اعتبار سے ادر انسان کا بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان اپنی نماز پڑھ رہا ہے ایک انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے ایک انسان اپنی عبادات کی تصحیح کر رہا ہے ان کو صحیح کر رہا ہے اب یہ آدمی سدھر گیا اچھا دنیا سے گیا ٹھیک ہے کامیاب ہو گیا لیکن ایک آدمی اگر اس کے پاس علم ہے ایسا علم کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکتا ہے اور دوسروں کو رہبری دے سکتا ہے اس کے پاس صرف یہ نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کا علم ہے بلکہ اس کے پاس دلیلیں بھی ہیں کہ صحیح کیوں صحیح ہے اور غلط کیوں غلط ہے اس کے پاس قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں اس کے پاس واقعی علم ہے اب ایسا انسان نہ صرف یہ کہ خود گمرائی سے بچے گا بلکہ دوسروں کو دلائل کے ذریعے سے مطمئن کر سکتا ہے اور گمراہ لوگوں کو صحیح راستہ بتا کر ان کو ہدایت کی طرف لا سکتا ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ اس کے بتانے سے ہدایت کی طرف آئیں گے ان سب کا ہدایت پر چلنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا تو آپ اب دونوں کا موازنہ کریں کمپیر کریں کہ ایک آدمی خود دین پر عمل کرتا رہا صحیح کیا ہے پوچھا عمل کیا غلط کیا ہے پوچھا بچا عبادت کا طریقہ سیکھا عمل کیا اب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی انفرادی زندگی میں پرسنل لائف میں وہ دین پر عمل کرتا اور مر گیا اس کا اس اس کا کو ملے گا لیکن لیکن سے زیادہ نہیں لیکن ایک آدمی ہے جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا حق اور باطل کے سلسلے میں دلائل کا علم اس نے حاصل کیا اور دوسروں کو رہبری دی اس کے پاس نیکیوں کا انبار لگے گا کیوں اس لیے کہ اس نے اپنی نیکی تر جمائی لیکن دوسروں کو بھی رہبری دے کر اس نے ان کا بھی ثواب جمع کیا اب یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں اس کا ثواب بہت تھوڑا ہے اس کا پرسنل اپنا ہے چھوٹی تھیلی لے کے جا رہا ہے یہ گودام کا گودام اس کے پاس ہے اس کے پاس بہت نیکی ہے کیوں اس لیے کہ اس نے اپنی نیکیاں بھی جمع کی اور دوسروں کو رہبری دینے کی وجہ سے ان کا ثواب بھی اس کے پاس آیا تو کیا آخرت میں اجر و ثواب اور مرتبہ کے اعتبار سے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں تو علم آپ کے لیے ایک راستہ کھولتا ہے اور ظاہر بات ہے علم اسی کو کہتے ہیں جو دلائل کی بنیاد پر ہو بس کسی کے بول دینے سے مان لینا کہ ادھر جاؤ تو ادھر جا رہے ہیں ادھر جاؤ تو ادھر جا رہے ہیں یہ علم نہیں ہے یہ تقلید ہے علم یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس خود اپنا نور ہو اس کے پاس اپنا نور ہو وہ آنکھ بن کے بن کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل رہا ہے اس کے پاس اپنے عمل کے لیے خود دلیل موجود ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلحل یا طویل این بھی آپ کہیے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں علماء نے کہا کہ تقلید کے رد میں یہ بہت ہی عمدہ دلیل ہے کہ علم اسی کو کہا جائے گا جو دلائل کی بنیاد پر ہو ورنہ جو تقلیدی علم ہے بس کسی کے بولنے سے مان لیا اس کو علم نہیں کہا جا سکتا ہے اور یہ اور علم والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم علم دلائل کے ساتھ حاصل کریں کیونکہ علم دلائل کے ساتھ حاصل کرنا دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اور اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے آپ سوچئے کہ ایک آدمی ہے کہ کوئی اچھا بڑی داڑھی والا پگڑی والا جبے والا آ گیا اور ہاتھ میں آسا لے کے آیا اب وہ آدمی اس کو کہتا ادھر چلو अभी देखा इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी और जुब्बा वो भी सफेद रंग का और फेटा वो भी हरा फौरन चलने लग गया फिर चार दिन गए दूसरा कोई आया काली पगड़ी वाला और उससे लंबी दाढ़ी वाला और उससे बड़ा जुब्बा पहन के आया अब उसके पीछे चल गया एक आदमी जिसके पास खुद अपना एल न हो लोगों के اثر سے متاثر ہو کر وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے گمراہ لوگ بس صورت دیکھ کے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں ظاہری حیت دیکھ کے ان کے پیچھے جاتے ہیں کوئی بھی آدمی اچھے کپڑے پہن کر اور ایک عالم کا بھیز بنا کر ان کو گمراہ کر سکتا ہے لیکن ایک آدمی جو دلیل کی بنیاد پر دین پر چلتا ہے ایسا آدمی پرکھے گا سامنے والے کی بات کو دیکھے گا بات صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ دلیل کا مطالبہ کرے گا اور اگر دلیل صحیح ہو تو مانے گا نہیں تو نہیں مانے گا جس آدمی کے پاس پیمانہ ہو جس آدمی کے پاس جانچنے کا آلہ ہو اس کے پاس کرائٹیریا ہو وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا جس کے پاس صحیح تراضو ہے وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا جس کے پاس ترازو نہیں ہے اس کو پانچ کلو بولے تو بھی صحیح اور دس کلو بولے تو بھی صحیح اس, کو, اس کے پاس وزن کرنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے وہ تول نہیں سکتا ہے کس کی بات زیادہ جس آدمی کے پاس اپنا ترازو ہے اس کو کوئی آدمی دھوکا نہیں دے سکتا ہے جس کے پاس خود اس کا اپنا ناپنے کا باٹ ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کے پاس قرآن میزان ہو کے پاس اصول ہوں جانچنے کے اصول ہوں دلائل ہوں کے پاس کہ کس کی بات ماننا چاہیے नहीं کی چاہیے آج کے بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے ان کو فرق معلوم نہیں ہوتا ہے بابا کی بات بڑی یا اللہ کی بات بڑی ان کو فرق معلوم نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ کسی کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں یہاں سے فائدہ دکھائی دیا ان کے پیچھے چلے گئے کبھی وہاں زیادہ ہرا بھرا معاملہ دکھائی دیا ان کے پیچھے چلے گئے کبھی یہاں پر زیادہ لائٹنگ دکھی تو ان کے پیچھے چلے گئے تو آدمی کے پاس اپنا پیمانہ اگر نہ ہو تو کوئی بھی آدمی آ کر اس کو گمراہ کر سکتا ہے اس لیے ان ایسی اونچی چیز ہے کہ ایک انسان کی ہدایت کی ضمانت اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلحال لدینا وہ لدین لیامون اے نبی آپ کہیے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں گمرائی سے حفاظت کے اعتبار سے لوگوں کو گمرائی سے نکالنے کے اعتبار سے اپنے عبادات اور اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی اصلاح کے اعتبار سے اور دوسروں کی رہبری کے اعتبار سے دوسروں کا اجر جمع کرنے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی بھی برابری نہیں ہو سکتی ہے تو کیا, کیا چیز ہے دونوں میں فرق کرنے والی علم ہے علم ہے جس کے ذریعے سے دونوں آپس میں برابر ہو جاتے ہیں دونوں میں فرق ہو جاتا ہے یعنی دونوں میں علم والا اور جو علم والا نہیں ہے ان دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے وہ علم ہے تو یہ علم کی اور اہل علم کی فضیلت ہے خصوصاً یہاں پر اللہ نے بتایا کہ جاننے والے ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جو نہیں جانتے ہیں دوسری چیز دیکھیے علم کے ذریعے سے انسان کے دراجات بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لدین ل اللہ تعالی ان لوگوں کے تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو علم والے ہیں دراجات کو اونچا کرتا ہے یا اونچا کرے گا یار فا اللہ لدین تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات اونچے کرے گا یہ سورہ المجا مجادلہ کی آیت نمبر گیارہ ہے سورہ المجادلہ آیت نمبر گیارہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں رف درجات کی بات کی ہے درجات کو اوچھا کرنے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے فرما يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے درجات اور والَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمُ اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ اونچے کرے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا علم والے ایمان والے نہیں ہوتے ہیں علم والے بغیر ایمان کے کیسے ہوں گے لیکن اللہ تعالی نے صرف ایمان والوں کا تذکرہ یہ نہیں کیا بلکہ عام ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو اونچا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے خاص طور سے کاٹ کے ایک اور جماعت کا ذکر کیا ایک اور گروہ کا ذکر کیا اور فرمایا اور وہ لوگ بھی جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے بھی درجات کو بلند کرے گا اہل علم یہاں پر بات کہی کہ اللہ تعالی کا عام طریقہ ہے کہ جہاں عام بات ذکر کی جاتی ہے ان میں سے خاص کو اہم اہمیت کی وجہ سے الگ کیا جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں مثلا اللہ نے فرمایا سر القدر میں اس رات میں للت القدر میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ٹھیک ہے اور کون اترتا ہے اور روح اور روح بھی روح کون ہے جبریل جبریل ملائکہ میں سے ہیں. جبریل فرشتوں میں سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے عام فرشتوں کا ذکر کر کے خاص طور سے جبریل کا ذکر کیا کیوں اس لیے کہ جبریل خصوصی فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا خاص اور مقرب فرشتہ کون ہے جبریل ہیں جو وہی کے لے جانے پر معمور ہیں تو عام فرشتوں کا ذکر کیا گیا لیکن ان میں سے الگ سے ذکر کیا فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اسی طرح سے کئی مقامات ہیں جہاں پر بعض جگہ پر نبیوں کا عام ذکر کر کے بعض کا نام لیا کہیں پر اعمال کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے عمومی ایمان و عمل کا ذکر کر کے خاص اعمال کا ذکر کیا جیسے ولاسل خسر الدین زمانے کی قسم انسان خسارے میں سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک امال کرتے رہے تو ایمان اور نیک عمل ہو گیا لیکن اس کے بعد اور نیک اعمال میں سے خصوصی عمل ذکر کیا ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے یہ بھی تو نیک عمل ہے لیکن نیک امال کے بعد خصوصی طور پر ان دو چیزوں کا ذکر کیا اس لیے کہ عمومی طور پر نیک اعمال اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہ اعمال خصوصی طور پر دعوتی عمل جن کا رخ دوسروں کی طرف ہے اور سماج کی اصلاح کے لیے سماج کی برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے بعد خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا ذکر خاص طور سے کیا ہے ایمان والوں کے بعد اللہ منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھائے گا اور خصوصاً ان لوگوں کے والذین لذینہ اونچ العلما اور خصوصاً ان لوگوں کے جو تم میں سے علم والے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل باطل اور کافر جو بھی ہیں یہ تو جہنم کے نچلے طبقات میں ہوں گے نچلے درجوں میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اونچے درجات عطا فرمائے گا اور اونچی جنتوں میں جگہ دے گا لیکن اس اونچائی کے اعتبار سے عام جنتی تو اونچی جنتوں میں ہوں گے ہی ہوں گے لیکن ان میں بھی مرتبے کے اعتبار سے اونچی جنتوں میں وہ لوگ ہوں گے جو علم والے تھے ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اور اپنی عبادات کی اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے تو جنتی بنتا ہے لیکن آپ بتائیے کہ انسان کو اس کے عقیدے کی اصلاح اور اس کی عبادات کی صلاح اس کے دین کی مضبوطی کی طرف لے جانے والے کون ہوتے ہیں یہ علماء ہوتے ہیں جو انسان کو صحیح رہبری دیتے ہیں یہ علماء ہوتے ہیں جو انسان کو بتاتے ہیں صحیح عقیدہ کیا ہے غلط عقیدہ کیا ہے عبادات صحیح کیسی ہوتی ہیں اور غلط کیسی ہوتی ہے تو ایک انسان کو اس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنے والے علماء ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے اگر کوئی انسان جنتی بنتا بھی ہے تو اس کے جنتی بننے میں علماء اس کے ثواب میں شریک ہوتے ہیں یعنی اس کے سواب ان کو بھی دیا جاتا ہے ان کے کےمال کا ایک عام مسلمان کے عمل کا بھی اس کو ملتا ہے رہبری کرنے کی وجہ سے وہ علما کو بھی ملتا ہے کیونکہ انہوں نے رہبری کی, اس کی اب وہ ظاہر بات اس سے اونچی جنت میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنا عمل کیا وہ الگ اور اس کے عمل کا ثواب ملا وہ الگ اس اعتبار سے ان کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ جس کا ثواب زیادہ ہوگا وہ اونچی جنت میں ہوگا تو دعوت کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک انسان جنت میں جاتا ہے تو اس کے جنت میں جانے میں جو اس کا رہبر ہوتا ہے اس کو بھی اتنا بڑا ثواب ملتا ہے وہ اس سے اونچی جنت میں ہوگا اس لیے ہم کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اپنی اپنے عقیدے کی اپنی عبادات کی اپنے معاملات کی اصلاح کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو رہبری دیں دوسروں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہاں یہ حکمت سے ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر حکمت کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ اگر کوئی کام نہیں کیا جائے تو صحیح کام بھی غلط نتیجے پیدا کرتا ہے صحیح کام بھی غلط نتیجہ کب پیدا کرتا ہے جب صحیح کام کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے اب بتائیے ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے اب اگر غلط طریقے سے انجیکشن دے گا تو کیا ہوگا علاج ہوگا نہیں ہوگا اس کو بڑے دواخانے میں جانا پڑے گا تو صحیح کام بھی صحیح رنگ سے کرنا تھی ڈاکٹر کتنا احتیاط سے کرتا ہے برابر نفس ڈھونڈتا ہے یہ نہیں کرتا ہے چلو نہیں مل رہی کوئی بات نہیں کہیں بھی دے دو ایسا نہیں چلے گا سلین لگا رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں نہیں مل رہی اچھا اس کی رگ نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے کہیں بھی لگا دو کیا ہے جسم میں تو جانے والا ہے تو ایز اے آدمی سیدھا قبر میں جائے گا تو ایک صحیح کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا صحیح طریقہ بھی آدمی کو معلوم ہو اور یہ بھی علم ہی سے متعلق ہے اس لیے بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں لیکن دعوت اگر صحیح طریقے سے نہیں دیں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا ماننے کے بجائے آدمی نہیں مانے گا اس لیے بہت حکمت سوجھ بوجھ نرمی اخلاق کے ساتھ دعوت دینا چاہیے یہ بھی ضروری اس لیے ہمارے اس کورس کا آخری جو حصہ ہے جو دعوت سے متعلق ہے دعوت کا طریقہ کیسے دعوت دیں اس میں ہم تفصیل سے اس کو ذکر کریں گے بہرحال تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ عام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اونچے درجات کر کے جنت میں ڈالے گا اور جنت میں اونچے مقام پہ رکھے گا لیکن ان سے بھی اونچے مقامات ان کو ملیں گے جو علم والے تھے یہی بات ابن حجر نے فصل باری میں کہی کہ عام ایمان والے جنت میں جائیں گے لیکن ان کی رہبری کی وجہ سے اہل علم ان سے زیادہ اونچی جنت میں ہوں گے بشرطے کہ وہ اس علم کے پابند ہو ورنہ آدمی اگر علم کا پابند نہیں ہو تو پھر جہنم میں بھی جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے علم کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ دین میں سب سے اہم ترین چیز کو ثابت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی نے اپنے ساتھ علماء کو اس اہم ترین چیز پر گواہ بنایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شاہد اللہ شاہد اللہ سر آلران آل کی آیت نمبر اٹھارہ ہے شاہد اللہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ولم اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اول العلمی اور علم والے بھی اس بات کے گواہ ہیں تو اللہ اس کے فرشتے اور علم والے اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کام بال اللہ تعالی انصاف پر قائم ہے انصاف کے ساتھ قائم ہے سب پر نگہ باں ہیں اور انصاف کرتا ہے یعنی عدل کرتا ہے قسط کے معنی عدل کے ہوتے ہیں لا الہ اللہ عزیز الحکیم اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں العزیز الحکیم وہ زبردست ہے غلبے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے غلبے والا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے لیکن نہیں پکڑتا ہے حکمت والا ہے جانتا ہے کس کو کب پکڑنا ہے کس کو مہلت محلت دینا ہے کس کو وقت دینا ہے کس کو توبہ کے لیے ٹائم دینا ہے جانتا ہے اس کو معلوم ہے کون ہے وہ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پر غور کریں علماء کی فضیلت یا اس آیت سے کیسے ثابت ہوتی ہے آپ دیکھیں اس میں کس چیز پر گواہی دی جا رہی ہے نمبر ایک دین میں سب سے بڑی اور اونچی چیز کیا ہے لا الہ الا اللہ توحید دین کی اصل ہے دین کی جڑ بنیاد ہے اس کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں اگر توحید نہیں تو کیا دین ہے دین ہی نہیں وہ چیز جس میں عام طور سے انسانیت گمراہ ہوتی رہی ہے وہ کیا چیز ہے وہ توحید ہے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے رہے ہیں. وہ چیز جس کے جس کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے ہر دور میں اپنے سب سے نیک بندوں کو بھیجا وہ توحید ہے انبیاء جب دنیا میں آتے لوگوں کو دعوت دیتے جب ان کو نبی اللہ بناتا رسول بناتا لوگوں کے پاس بھیجتا دعوت کے لیے سب سے پہلا پیغام ان کا کیا تھا توحید سب سے اہم چیز سب سے پہلی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیو توحید کی تھی اور آخری وقت میں سب سے زیادہ جس کی تاکید کر رہے تھے وہ بھی توحید تھی آپ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا قریب آیا تو آپ اپنے چہرے پر چادر ڈال لیتے پھر اٹھا اس کو ہٹا دیتے جب دم گھٹنے لگتا اس وقت میں آپ کی زبان بارک سے جو کلمات نکل رہے تھے آپ کہہ رہے تھے اللہ لانت اللہ خارا اتقدو قبوریا اللہ کے اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تو یہ جو شرک تھا اس شرک سے آپ اپنے آخری وقت میں بھی امت کو ڈرا رہے تھے تو نبیوں کی ابتدائی اور انتہائی یعنی سب سے اہم ترین دعوت جو ان کی دعوت کا محور ہے سینٹرل ایکسس جس کو کہہ سکتے ہیں یہ توحید ہے اس توحید پر اللہ تعالی نے کس کس کو گواہ بنایا ہے اب یہ بھی دیکھیے نمبر دو اللہ نے سب سے پہلے خود اپنی گواہی ذکر کی دوسرے فرشتوں کی گواہی اللہ تعالی گواہ ہے اللہ ظاہر و باطن ماضی اور مستقبل حال ہر اعتبار سے علم رکھنے والا اور خود وہ معبود ہے وہ مالک ہے وہ رب ہے ایک تو اس نے اپنی گواہی ذکر کی نمبر دو اپنے ساتھ فرشتوں کی گواہی ذکر کی جو نور سے بنے ہیں پاک مخلوق ہیں عمدہ مخلوق ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں اس لیے کہ ان میں شہوت نہیں ہے وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے اس کو کما حق کا حکم پورا کرتے ہیں اس حکم کو اس پر عمل کرتے ہیں اور فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کی گواہی ذکر کی اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سب سے اہم ترین چیز توحید کی گواہی کے لیے مخلوق میں سے کس کو چنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا العلم اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائے گا اور اللہ کے فرشتے اور علم والے اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کس سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس آیت میں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دو مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ ایک آیت میں توحید دو مرتبہ آ رہی ہے علماء نے کہا پہلی مرتبہ خبر ہے دوسری مرتبہ امر ہے کیا مطلب ہے پہلی مرتبہ اللہ نے بتایا کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتے بھی اور علماء بھی علم والے بھی اس لیے لا الہ الا ہو اب تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنی توحید پر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ گواہ بنانے کے لیے مخلوق کو چنا کس کو چنا علماء کو اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے اہم چیز جو توحید کے اس بات کے لیے توحید کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے وہ علم ہے آپ بغیر دلیل کے کیسے توحید ثابت کرو گے آپ کو دلیل دینا پڑے گی اور عالمی سطح پر کسی انسان کو حق کی طرف لانا ہے تو سب سے اہم چیز کیا ہے توحید ہے اور توحید کو ثابت کیے بغیر آپ کیسے منوا سکتے ہیں اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے علم چاہیے اور وہ ایسا ایسا علم نہیں, مضبوط علم چاہیے اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں شرک کے اعتبار سے شیطان کئی شبھار ڈالے گا آج آپ چاہیں اسلام سے باہر آپ دیکھیں یا اسلام کے اندر آپ دیکھیں شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں شرک کے اعتبار سے کیسی کیسی دلیل ڈال کے رکھ دی ہیں آج آدمی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود لکڑی پتھر کی عبادت کر رہا ہے جانوروں کی عبادت کر رہا ہے اب اس کو سمجھانا ضروری ہے اس کو دلائل دینے پڑیں گے دیکھو عبادت تم کو کس کی کرنا چاہیے اللہ کی کرنا چاہیے اس کو دلیل دینی پڑے گی یہ کون کر سکتا ہے یہ علماء کر سکتے ہیں باطل کا رد کرنے کے لیے کون کھڑا ہو سکتا ہے دلیل کے ساتھ علماء کھڑے ہو سکتے ہیں جس کے پاس علم ہے وہی باطل کو رد کر سکتا ہے جس کے پاس دلیل ہے جس کے پاس مضبوط علم ہے وہ باطل کو رد کر سکتا ہے اگر علم نہیں ہے تو باطل غالب آ سکتا ہے اس لیے اور اس سب سے اہم چیز کے لیے اللہ تعالی نے اس اہم کام کے لیے گواہ بنایا علماء کو اس لیے کہ زمین پر اللہ کی توحید کو قائم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں علم کے بغیر توحید کو غالب نہیں کر سکتے ہیں علم کے بغیر لوگوں کے دلوں سے شرک کو نہیں نکال سکتے ہیں. گھروں سے طاقت سے نکال سکتے ہیں دیکھیے ایک آدمی ہے اگر وہ دیکھ رہا فلاں کے گلے میں تعویز ہے وہ توڑ کے نکال سکتا ہے لیکن وہ آدمی گھر کو جائے گا گھر کو جا کے پھر دوسرا بنا کے ڈالے گا اب آپ نے اس کے گلے سے نکالا اس کے دل سے نہیں نکالا اس کے دل سے آپ ہاتھ سے پکڑ کے نکال سکتے ہیں نہیں اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے ہاتھ کی نہیں بات کی ضرورت ہے اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا اس کی جو ہے یعنی ذہن میں بات آئے کہ ہاں یہ غلط ہے یہ آپ کیسے نکال سکتے ہیں آپ علم سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کے سامنے لوگ شیر کریں گے اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے پاس علم ہے آپ لوگوں کو سمجھا کے ان کے ذہنوں سے نکال سکتے ہیں. آپ سوچئے ایک بات کتنی عجیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تیرہ سال مکہ میں رہے اور آپ نے اللہ کے گھر میں جو لوگوں نے بت لا کے رکھ دیے تھے آپ نے نہیں نکالے وہاں سے مکہ میں تیرہ سال تک آپ رہے کیوں آپ نکال دیتے لوگ زیادہ دھوم سے لے کے آتے وہاں پہ. کیونکہ آپ کے پاس اس وقت میں طاقت نہیں تھی اور آپ چھپ چھپا کے بھی اگر کرتے تو لوگ واپس سے کے رکھتے آپ نے کیا کیا آپ نے توحید کی دعوت دی توحید کی دعوت اتنی مضبوط دی کہ لوگوں کے دلوں سے بت نکلے لوگوں کے دلوں سے بت نکلے جب لوگوں کے دلوں سے نکل گئے تو کعبہ سے نکالنا آسان ہو گیا کیونکہ حق غالب ہو گیا اس توحید کو ماننے والے اتنے زیادہ ہو گئے کہ پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا اس چرک پر باقی رہنا شر پر باقی رہنا اور اسلام اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب کعبہ سے جب بت نکالے جائیں گے تو کوئی لا کے رکھے گا نہیں یہ بہت اہم چیز ہے جو دائی کو یاد رکھنا ضروری ہے دائی کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اگر دلیل ہے آپ لوگوں کے دلوں سے بتوں کو نکال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ گھر سے نکال سکتے ہیں لیکن وہ اپنے پھر دوسرے کمرے میں لے جا کے رکھے گا وہ آپ سے چھپ کے کرے گا اس لئے دعوت کے لیے علم بہت ضروری ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے دین میں سب سے اہم ترین چیز جس کے بغیر دین کا وجود نہیں جس کے بغیر نجات نہیں جس کے بغیر آدمی کے اعمال مقبول نہیں ہو سکتے ہیں اس توحید پر گواہ بنایا تو علماء کو کیوں اس لیے کہ توحید کے ثابت کرنے کے لیے علم ہی ضروری ہے علم کے بغیر توحید کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے اور شرک وہ سب سے بری چیز ہے جو شیطان کوشش کرے گا کہ لوگوں کو اس میں پھنسائے اور کافی حد تک شیطان اس میں کامیاب رہا ہے تو اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شیطان کی جو شرک کے پھیلانے کی سازش ہے اس کے مقابلے میں زمین پر اللہ کی طرف سے شیطان سے جنگ کرنے والے کون ہیں یہ علماء ہیں شیطان سے جنگ کرنے کے لیے زمین پر کیا ہے یہ علم ہے جو توحید کا علم ہے دلائل کا علم ہے قرآن سنت کا علم ہے تو زمین پر جو مسلسل حق اور باطل کی جو جنگ ہے اس میں سب سے اہم ترین ہتھیار دائی کے پاس وہ کیا ہے وہ علم ہے۔ اسی لیے قران کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ولا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا اے نبی اپ ان کافروں کی باتوں میں نہ جانا ولا تطع الكافرین ان انکار کرنے والوں کی باتوں میں آپ نہ آ جانا وجاهدهم به جهادا كبيرا اور اپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے آپ ان کے ساتھ سٹرگل کیجئے فائٹ کیجئے کیسے اس قرآن کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے سے اس قرآن میں جو دلیلے ہیں اس قرآن میں جو علم ہے اس علم کے ذریعے سے آپ ان سے لڑیے تو اس آئت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت کے لیے اور توحید کے اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان رکھا ہے اور عام طور سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو اس میں ہر بات آسان نہیں ہوتی ہے اگر آپ جس چیز کو آج آسان سمجھتے ہیں وہ کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گی بچہ اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے یا بڑھاپے میں انسان کو زندگی کی جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ جوانی میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس اعتبار سے عمر کے اعتبار سے بھی بعض باتیں آسان ہوتی سمجھنے میں بعض باتیں مشکل ہوتی ہیں اسی طرح سے سمجھ کے اعتبار سے بھی انسان میں مراتب ہوتے ہیں کہ ایک انسان کسی بات کو سمجھ پاتا ہے دوسری بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے اللہ تعالی نے دین کو اگرچہ آسان کیا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی سمجھائے نہیں براہ راست کو نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک اس کو کوئی سمجھایا نہیں یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نمبر 43 وَتِلْكَ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں وَتِلْكَ وَمَا اور اس کو تو بس وہی سمجھ پاتے ہیں جو واقعی علم والے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو مثالیں قرآن میں ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں ان میں مثالیں ہیں بہت ساری مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں ان مثالوں کی گہرائی کیا ہے ان مثالوں سے نصیحت کیا ملتی ہے ان مثالوں میں کیا باتیں اور چھپی ہوئی ہیں واقعی انسان کی زندگی سے ان مثالوں کا کیا رشتہ ہے ان کا کیا امپلیکیشن ہے ان کا کیا اپلیکیشن ہے کیسے ان کو اپنی زندگی میں اس کا انتباق کیا جائے وہ جو مثالیں ان کو اپنی زندگی سے کیسے جوڑا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما عقیل علم ان کو وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو واقع علم والے ہیں تو سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں بعض باتیں خصوصاً مثالیں وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یا احکام میں باریکیاں ہیں ان کو صرف علم والے سمجھ پاتے ہیں ظاہری سطح پر ایک آدمی موٹا, موٹا اس کو سمجھ لیتا ہے لیکن ان کی گہرائی وہی آدمی سمجھ پاتا ہے جو علم اور سمجھ کے اعتبار سے گہرائی کا حامل ہو جو گہری سمجھ رکھتا ہو تو اس سے علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اگر علماء نہیں ہوں گے تو سمجھائے گا کون اس لیے علماء سے ربط رکھنا بھی ضروری ہے بعض اوقات انسان ایک ایک بات قرآن کی لیتا ہے کچھ کا کچھ مطلب اس کا لے لیتا ہے حدیث میں سے کوئی حدیث لیتا ہے اس کا کچھ اور ہی مطلب لے لیتا ہے اور زندگی بھر اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے اور غلط عمل کرتا رہتا ہے اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ علماء کی قدر کرے اور علماء سے تعلق بنائے رکھے تاکہ دین کے سلسلے میں وہ کسی بات کا غلط مطلب نہ لے وہ گمراہ نہ ہو تو بہت ساری باتیں علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں یعنی گہرے علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں اس لیے کہ باتیں گہری ہوتی ہیں اس لیے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ دین کی آج سمجھ پاتے ہیں لیکن کسی ایک دم نئے آدمی آیا ہے کچھ بھی معلوم نہیں اس کو آپ اس کو سمجھائے, سمجھے گا اس کو نہیں سمجھے گا اس کو تو اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے تو اسی طرح سے بہت ساری باتیں آج ہم نہیں سمجھے ہوئے ہیں علماء سمجھتے ہیں تو اگر علماء نہیں ہوں گے تو سمجھائے گا کون تو علماء کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا اور قرآن کے فہم کے اعتبار سے علماء کی فضیلت یہاں پہ بیان کیے. علم کی مشغولیت یہ انسان کو لانت سے بچاتی ہے چاہے وہ بطور طلب علم ہو یا طالب علم کے اعتبار سے ہو اس لیے علماء جو ہمیشہ لوگوں کو سکھانے میں مشغول رہتے ہیں ان کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان دنیا ملعن ملعی خبردار دنیا لانت کے لانت کی حقدار ہے یا ملعون ہے ملعون کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور اللہ ان دنیا ملعن خبردار دنیا ملعون ہے ملعون فیحا اس میں جو کچھ سب ملعون ہے اللہ ذکر اللہ وما والا سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس چیز کے جو اللہ کے ذکر سے قریب ہو یا اللہ کے ذکر سے قریب کرنے والی ہو وعالم او متعلم یا عالم اور متعلم یعنی طالب علم تو چار چیزیں ہیں جو لانت سے محفوظ ہیں اور اگر یہ چیزیں چار چیزوں کے علاوہ جتنی ہیں وہ لانت کی حقدار ہیں ایک اللہ کا ذکر اللہ کو یاد دلانے والی چیزیں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں اللہ کی طرف دھیان لے جانے والی چیزیں ذکر اللہ ذکر ذکر اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ کا ذکر نمبر دو وما والا ہو کہ وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے قریب کرے جیسے دینی مجالس ہیں جہاں پر نصیحت اور اللہ کی یاد ہوتی ہے یا وہ چیزیں جو کتابیں وغیرہ بھی ہیں ساری مثلا تو جو اللہ کی یاد دلائیں جو اللہ کی یاد سے قریب کرنے والی ہیں یعنی اللہ کا ذکر ایک دو اس ذکر کا سبب اس ذکر کا ذریعہ جس سے اللہ کی یاد آتی ہے نمبر تین عالم اور نمبر چار متعلم یعنی طالب علم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عالم اور طالب علم ان دونوں کے بارے میں کہا کہ جب یہ علمی مشغلے میں مصروف رہتے ہیں تو یہ اللہ کی لانت سے محفوظ ہیں تو آدمی کو یا تو عالم ہونا چاہیے یا تو پھر طالب علم ہونا چاہیے اور واقعی آدمی زندگی بھر چاہے عالم بن جائے کبھی وہ طالب علم نہیں رہتا ایسا نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ طالب علم ہوتا ہے اور واقعی عالم وہ ہے جو حقیقی اعتبار سے طالب علم ہو اس لیے کہ آپ سوچیں اس سے پہلے آدھ گزری ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وقر رب ذدنِ علم اے نبی اپنے رب سے اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم زیادتی دے تو ظاہر بات ہے چاہے کتنا بھی بڑا عالم انسان ہو جائے اس کو علم کی طلب رہنا یہ ضروری ہے بلکہ خود اس کے علم والا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ علم کی طرف کرتا ہو اس میں جمود اور انشیا جس کو کہتے ہیں ٹھہراؤ نہیں ہو تو اس حدیث کو امام ترمدی نے اور ابن ماجا نے روایت کیا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ملون قرار دیا اس میں ملون قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا غفلت کی جگہ ہے اور غفلت دل کی سختی کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کو بھولنے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھولنے کی طرف لے جاتی ہے آدمی دنیا میں کھو جاتا ہے تو عبادات سے غفلت میں آ جاتا ہے اور حلال و حرام کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے اور اللہ و میں مشغول ہو کر اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے بعض اوقات یعنی دل میں سختی پیدا ہونے کی وجہ سے پھر گناہوں میں اب ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی لانت کا اقدار بن جاتا ہے تو ابتدائی مرحلے کے اعتبار سے شروعات کے اعتبار سے دنیا کو ملون کہا یعنی لانت کا سبب ہے دنیا کی چیزیں اللہ سے غافل کرتی ہیں اور اللہ سے غفلت دل کو سخت کرتی ہے اللہ کی شریعت کے بارے میں لاپرواہ کرتی ہے اور غافل کرتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جہنم نم میں لانت کا حقدار بنتا ہے تو یہ ابتدائی سبب کے اعتبار سے ابتدائی سبب کے اعتبار سے کہ دنیا ملون بنا سوچیں گے ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی ملون ہے کیا تو ایسا نہیں ہے بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ چیزیں دنیا کی زیب و زنت ایک جنرل بات ہے ایک جنرل بات ہے کہ دنیا کی چیزیں آدمی کو غافل کرتی ہیں اگر آپ کا کھانا آپ کو غفلت کر میں ڈال رہا ہے تو یہ بھی اسی کے ضمن میں آ سکتا ہے کہ یہ اس طرف لے جانے والا ہے لیکن اگر آپ کھانا کھاتے وقت میں اللہ تعالی کا نام لیتے ہیں بسم اللہ کہہ کے کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الحمد کہتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں کہ اگر یہ کھانا مجھ کو نہیں ملتا تو میں کیا کرتا تو یہ اللہ کا شکر اگر دل میں پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وما و اللہ کے ضمن میں آتا ہے یعنی جو اللہ کے ذکر سے قریب کرے تو آپ کے کھانے نے آپ کو اللہ سے قریب کیا تو یہ ملوم نہیں ہے تو اسی طرح سے اگر انسان اپنے دل کو زندہ رکھے تو اس کو ہر چیز اللہ سے جوڑنے والی بنتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہو تو وہی ساری چیزیں اللہ سے دور کرنے والی اس کو بنتی ہیں تو اب آدمی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہوش میں رکھتا ہے یا بے ہوش ہوتا ہے تو اللہ انتون ملر خبردار دنیا لانت کا سبب ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب لانت کا سبب ہے ملعون ہے اللہ ذکر اللہ وما سوائے اللہ کی اللہ کی یاد کے اللہ کے ذکر کے اللہ کے تذکرے کے اللہ کی نصیحت کے ساری چیزیں ذکر کے ضمن میں آتی ہیں وما والا ہو اور جو اللہ کی یاد سے قریب کرے اور عالم اور متعلم اس سے انسان اگر زندگی بھر کے لیے طالب علم ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے اس لانت سے محفوظ رہتا ہے روزان کے لیے آپ وقت بنا لیں ایسا کہ تھوڑا وقت ہے صبح میں دوپہر میں شام میں جب بھی آپ کو فرصت ملتا ہے ملتی ہے کام کاج سے نکل کے ایک صفائی کم سے کم پڑھ لیں تھوڑا سا تفسیر پڑھ لی ایک آیت ہی کی پڑھ لی یا کوئی حدیث ہے اس کی تشریح پڑھ لی یا کوئی اور مسائل کی کتاب ہے اس کو پڑھ لی اس طرح سے سیرت کی کتابیں ہیں یا ترغیب و ترغیب کی کتابیں ہیں تو جو بھی علوم آپ کے پاس یعنی ہیں جو بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں نہیں پڑھنا آتا ہے کوئی بات نہیں آپ کے پاس سی ڈی ہے سی ڈی میں آپ آڈیو سن سکتے ہیں دین کی باتیں سن سکتے ہیں علما کے درست موجود ہیں تو آج ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کوئی عذر کرے کہ نہیں ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے یا پڑھتے ہیں تو ہم کو سر دکھتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو نیند آتی ہے اپنے اپنے جو ہے بہانے ہوتے ہیں ہم اس کو بازو میں رکھیں ہم تھوڑا سا سوچیں اپنی آخرت کے بارے میں اور یعنی ہم کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں تو علم کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے اس لیے کہ علم والے اللہ کی لانت سے محفوظ ہیں علم والے اللہ کی لانت سے محفوظ رہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ جو علم میں لاپرواہی برتتے ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے ہیں ان کی کیا مذمت قرآن و سنت میں آئی ہے ان کی کیا برائی آئی ہے علم کے بالعکس جو لفظ ہے وہ جہالت ہے عربی زبان میں اس کو جہل کہتے ہیں جہل اور اس کے یعنی علم اس کا آپوزٹ اگر آپ کہیں اس کو اس کے بالمقابل اس کا متضاد لفظ یہ جہل ہے جہالت جہالت کی تین قسمیں ہیں جہالت سادہ معنی میں نہ جاننا بھی ہو سکتا ہے غلط جاننا بھی ہو سکتا ہے اور غلط عمل بھی ہو سکتا ہے تین لیولز کے ہیں راغب الاسفہانی اپنی کتاب مفردات غریب قرآن میں کہتے ہیں الجہل على ثلاثت عبدالرب جہالت تین تراکی ہوتی ہے الاول وهو خلوہ النفس من العلم هذا هو الاصل کہتے ہیں کہ پہلا پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو اور کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے انسان پیدائشی طور پر جب اس کی حالت کیا ہوتی ہے انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے وہ اللہ اخراج لاتم شیئن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم نہیں جانتے تھے لاتم نشین تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا تو آدمی بائی ڈیفالٹ زیرو نالج اس کے پاس ہوتا ہے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو انسان کی اصل جہل ہے تو یہ برا نہیں ہے اس لیے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں کوئی بچہ تھوڑا سا بولنے لگا اس کو ہم مسائل نہیں پوچھنے لگتے نے نہیں معلوم تو لے ارے کیسا نہیں معلوم تجھ کو سب معلوم ہونا چاہیے نا تجھ کو ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ہے سب لوگ کیا بولتے ہیں ارے بچہ اس کو کیا معلوم تو بچے کو نہیں معلوم ہوتا ہے ہر انسان کو معلوم ہے تو علم سیکھنا پڑتا ہے اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں علم سیکھنے سے آتا ہے فائدہ کوئی عالم نہیں بنتا ہے بلکہ علم سیکھنے سے آتا ہے تو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو کسی چیز کا تو یہ بری بات نہیں ہے کسی کے پاس علم نہ ہونا یہ بری بات نہیں ہے نئی سیکھنا یہ بری بات ہے دیکھیں دو باتیں یاد رکھی ہے علم نہ ہونا یہ بری بات نہیں ہے لیکن جس علم کی ضرورت ہے اس کا نہ سیکھنا یہ بری بات ہے کہتے ہیں کہ العلم هذا هو علم پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے پاس بات کے سلسلے میں علم نہ ہو اور یہ اصل ہے یعنی ایسا ہی ہوتا ہے احتقاب شہی بھی خلاف عالی ہے دوسری چیز کیا ہے کہ ایک انسان ایک چیز کو ایسا سمجھے جیسے کہ وہ نہیں ہے یعنی ایک چیز کو غلط طور پر سمجھے صحیح کو غلط سمجھے غلط کو صحیح سمجھے حلال کو حرام سمجھے حرام کو حلال سمجھے حق کو باطل سمجھے باطل کو حق سمجھے سنت کو بدات بداعت کو سنت توحید کو شرک شرک کو دین اسلام ایمان تو اس طرح سے غلط علم جو ہے اس کو آدمی واقعی صحیح علم سمجھنے لگے یہ دوسری قسم جہالت کی اور اکثریت انسانوں کی زیارت میں ابتلا ہوتی ہے اہل باطل ابن قیمت اللہ علیہ ہیں عام طور سے اہل باطل جو ہیں وہ یہ دوسری جہالت ہوتی ہے اس میں ہوتے ہیں تیسری قسم خلاف ہپ ہوتے تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی ایسا کام کرے کہ جو علم کے خلاف ہو یعنی جیسا کرنا چاہیے تھا ایسا نہ کرتے ہوئے غلط کرے چاہے اس کا اعتقاد اس میں جو بھی ہو اس کو صحیح مانتا ہو یا غلط مانتا ہو جیسا کرنا چاہیے تھا اس کے خلاف عمل کرے چاہے اس کے صحیح یا غلط ہونے کا اعتقاد رکھا جائے یعنی ایک آدمی مثلا شراب پی رہا ہے تو یہ بھی جہالت ہے ایک آدمی اگر شیر کر رہا ہے تو یہ بھی جہالت ہے اب شر کو صحیح سمجھ کے کرے تو بھی غلط اور اگر شراب کو حرام سمجھ کے کرے تو بھی غلط کیونکہ عمل غلط ہے چاہے اس کی نیت اچھی ہو یا بری ہو چاہے اس عمل کو صحیح سمجھ کے کرے یا غلط سمجھ کے کرے غلط عمل اگر آدمی کرتا ہے تو وہ عمل کیا ہوتا ہے وہ جہالت ہوتا ہے جیسے کوئی بھی کچھ غلط کرنے لگے اس کو کیا کہتے ہیں کیا جہالت ہے یعنی آدمی کا عمل جو ہے وہ بھی جہالت والا عمل ہوتا ہے اس کا کلام بھی جہالت والا کلام ہوتا ہے اور وہ بعض وقت خود بھی جاہل ہوتا ہے تو اس لیے تین مرتبے جہالت کے ہیں علماء نے کہا کہ پہلے جو دو مرتبے ہیں وہ علم سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا تیسرا جو مرتبہ ہے وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو میں اگر مختصرا کہوں تو جہالت دو قسم کی ہے ایک علم والی دوسرے عمل والی علم والی جہالت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ آدمی کو معلوم نہ ہو اور معلوم ہو کہ معلوم نہیں ہے دوسرے یہ کہ معلوم نہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ معلوم نہیں ہے یہ تھوڑا مشکل پڑے گا ایک آدمی مثال کے طور پر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا میں حلال ہے میںھک کھانا حلال ہے وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے سوال آیا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں مینڈک کو دیکھ کے کہ یہ بھی کھانے کی چیز ہے بولے بھائی معلوم نہیں اپنے کو کیوں اس لیے کہ میرے پاس علم نہیں ہے تو اب اس غریب آدمی نے مان لیا کہ اس کو نہیں معلوم اب دوسرا آدمی وہ ہے جس سے آپ پوچھیں کہ چوہے کھانا حلال ہے اب وہ آدمی سوچے کہ چوہا ویسے بھی کچھ اس میں غلط تو دکھتا نہیں ہے اب وہ آدمی کہے کہ حلال ہے اب ایسا آدمی کیا ہے آپ اسے کہ نہیں چوہا ہلال نہیں ہے حرام ہے چوہا وہ کہ نہیں ہرام ہونے کی دلیل بتاؤ اس کو ہلال بنانے لگے تو اس طرح سے کوئی آدمی اپنی طرف سے غلط بات پہ زد پہ اڑ جائے اور غلط کو صحیح مان لے تو یہ جو ہے یہ دوسری جہالت ہے تو نہ معلوم ہونا اس کو جہل بسی کہتے ہیں جہلوم بسیط پا کے ساتھ مہنگے اور غلط چیز کو صحیح سمجھ لینا اس کو جہل مرکب کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آس آسانی سے آپ سمجھے ایک آدمی بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے اب آپ وہ جو اس کو معلوم نہیں کون سی بس کہاں جاتی ہے تو یہ جہل بسی تھے اب وہ غلط بس میں بیٹھ گیا اب لوگ اس کو پوچھ رہے کہاں جانا ہے آپ کو کنڈکٹر اس کو پوچھ رہے کہاں جانا ہے بولے مجھ کو وہاں جانا ہے وہ کہ یہ بس نہیں جاتے بولے یہی بس جاتی ہے تو کنڈکٹر کے ساتھ میں لڑنے لگے कि नहीं वाकई ये बस वही जाती है तुम गलत कह रहे हो तो यह क्या है एक तो इसको मालूम नहीं दूसरा ये गलत चीज को सही साबित करने के लिए बैठा हुआ है तो इसको जहल मुरक्कब कहते हैं यानी कंपाउंड इग्नोरेंस डबल डबल जहालत है नई मालूम और नहीं मालूम ये भी नहीं मालूम तो अक्सर गुमराह लोग और गुमराहि में मुबिला लोग इस जहालत में मुबेला होते हैं इसलिए आप उनको बताएं देखो भाई ताविस पैना शिरक है अरे कैसे शिरक है कुरान है ارے بھائی فاتحہ دینا بداس ہے ارے قرآن ہے نا فاتح دینا کیسا بداس ہے ارے درگاہ پہ سدا کرنا صحیح نہیں ارے تعظیم کرنا غلط ہے کیا تو بہت سارے لوگ جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ باطل کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے لیے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں تو جہلت کی علمی اعتبار سے دو قسمیں ہیں جہل بسیط اور دوسرے جہل مرکب اور تیسری قسم جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے ہے وہ کہ آدمی ایسا عمل کرے جو علم کے خلاف ہو مثلاً ایک آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اب نماز چھوڑے تو یہ کیا ہے جہالت ہے ایک آدمی جانتا ہے شراب پینا غلط ہے شراب پیے تو اس کا یہ عمل جہالت ہے تو اس طرح سے جو ہے غلط عمل کرنا بھی جہالت ہوتا ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ جہالت کی تین قسمیں ہیں اور دو علم سے متعلق ہیں اور تیسری عمل سے متعلق ہے۔ اس میں سب سے भयानक قسم جو ہے وہ بیچ والی ہے جہل مرکب۔ اس لیے کہ یہ جہالت اپنی بھی گمراہی کا سبب بنتی ہے اور دوسروں کی بھی۔ جہالت کے کی نقصانات کیا ہیں؟ اللہ تعالی فرماتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے نبی اپ کہیئے ہم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے وہ لوگ جن کی دنیا کی ساری کوششیں یہیں برباد ہو گئی ہیں اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے اسی دھوکے میں رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یہ سورہ الکحف کی آیت نمبر ایک سو تین ایک سو چار ہے یعنی یہ لوگ غلط کو صحیح سمجھتے رہے اور زندگی بھر وہی غلط عمل کرتے رہے اور دل میں کیا رہا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو ایک آدمی غلط کام کرتا رہے اور غلط کو صحیح سمجھتا رہے یہ کیا ہے یہ جہل مرکب ہے کہ ایک تو اس کو صحیح چیز معلوم نہیں تھی اور غلط کو اس نے صحیح سمجھ لیا اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے لوگ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہے تو جہالت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی سارا کیا کرایہ برباد کر دیتا ہے یعنی عمل بھی کرو اور ملے گا بھی کچھ نہیں کس وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے اس کو چاہیے تھا کہ پہلے معلوم کرتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پھر اس کے بعد آدمی عمل کرتا لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا اور پہلے عمل میں لگ گیا سارا کیا کرایا سب برباد ہوا بعد میں معلوم پڑا جو بھی کیا سب غلط تھا تو اس لیے علم پہلے ضروری ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے فرمایا فلاں اے نبی آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو ڈانٹنے کے لیے کہا ہے کہ جب نبی سے کہا جا رہا ہے تو دوسروں کے لیے زیادہ ضروری ہے ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں کو ماننے والے تھے اور اللہ کی شریعت کو جاننے والے تھے یہ جو آیت ہے یہ جہل وہ جہل ہے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے خصوصا کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جو جاہل لوگ کرتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر ان کی بات مت مان لینا ان کی ہدایت کے لیے اس لیے کہ یہ لوگ جاہل ہیں اگر آپ ان کی بات مانو گے تو یہ جہالت والا امن ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فلاں آپ ایسا کام نہ کرنا جو جاہلوں کا کام ہو یہ سورہ الانام کی آیت نمبر 35 ہے جہالت اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ سور الام آیت نمبر ایک کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ دوسروں کو علم کے بغیر گمراہ کر دیتے ہیں وہ علم کے بغیر خواہشات کی چاہتوں کی اپنے دل میں آنے والی باتوں کی پیروی کرتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں تو علماء نے اور قرآن میں آپ دیکھیں یہاں پر علم کی بالمقابل ہوا کا ذکر کیا گیا ہے خواہش اپنے دل سے مجھ کو اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ صحیح لگتا ہے تو آدمی اکثر اوقات بدات اور شرکیات کا سبب کیا ہوتا ہے آدمی اپنے دل سے عمل کرنے لگتا ہے مجھ کو قبر پہ سدا کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو یعنی چراغ جلانا بہت اچھا لگتا ہے کتنا نور نور لگتا ہے مجھ کو کنڈے کرنا بہت اچھا لگتا ہے گمل, گملے میں کھانا کتنا اچھا لگتا ہے کھیر بناتے ہیں پوری بناتے ہیں اپنے دل سے آدمی کچھ بھی کرتا ہے اپنے دل سے کچھ بھی عمل ہے تو یہ کیا ہے اپنی چاہت وہ پوری کر ہے اللہ کی چاہت پوری نہیں ہے اپنے دل میں جو شریعت کیا ہے اللہ کے حکموں کو ماننا شریعت ہے اپنے دل سے کچھ بھی کرنا مجھ کو اچھا لگتا ہے تو کیا یہ اللہ ہے ناؤز بلّہ جس نے اپنی طرف سے شریعت بنا لاشرکھا شرا الحمد علم اللہ نے فرمایا کیا ان کے اور شریک ہیں اللہ کے سوا جنہوں نے ان کو ایسا حکم دیا ہے جو اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی ہے ایسا دین ان کو دیا ہے جو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے تو علم کے بغیر آدمی خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے تو علم کے بالمقابل خواہشات ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواہشات کی بنیاد پر علم کے بغیر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں حسن بخری غیر علم کے بغیر راستہ عمل کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو راستہ چھوڑ کے چلنے لگے سیرا مستقیم سے یا منزل کی طرف لے جانے والا راستہ چھوڑ دے اور کہیں بھی چلنے لگے وہ نہیں پہنچے گا ولام غیر علم عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مَا و اکسر و من مایوسل اور علم کے بغیر عمل کرنے والا بگاڑ زیادہ کرے گا بھلائی کم کرے گا یعنی اس کی عبادات بھی خراب ہوں گی اس کی دعوت بھی خراب ہوگی اس کی حلال و حرام کے معاملات بھی خراب ہوں گے تو علم کے بغیر عمل کرنے والا بگاڑ زیادہ کرے گا بھلائی کم کرے گا فلب العلم پل بن لا ترب العباد علم ایسے طریقے سے حاصل کرو کہ تمہاری عبادت میں نقصان نہ آئے تمہاری عبادات میں خرابی پیدا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ علم ہی لگے ہیں اور عبادت نہیں کر رہے ہیں. علم ایسے طلب کرو کہ عبادت میں بگاڑ پیدا نہ ہو عبادت کو نقصان نہ ہو عبادت بھی کرو وطلب الب عبادت پلا بن لا تد بالعلم۔ اور عبادت اس طرح سے کرو اس طرح سے عبادت میں لگو کہ تمہارے علم حاصل کرنے میں بھی خلل پیدا نہ ہو یعنی علم بھی حاصل کرو اور عبادت بھی کرو دونوں میں ایک بیلنس رکھو فرما قومن تلب العلم تلب العبادت و العلم اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے عبادت کی طلب کی عبادت میں لگے اور علم کو چھوڑ دیا حتیٰ خرجوبی محمد یہاں تک کہ انہوں نے امت محمد پر اپنی تلواریں نکال نکالی اور ان کے اوپر خروج کی یعنی ان سے جنگ کی ولو طلب العلم ما لم يدلهم على ما فعلوا ولو طلبوا اگر وہ علم حاصل کرتے لم يدلهم على ما وہ علم کو اس, اس اس غلط عمل پر نہیں ڈالتا کون لوگ ہیں یہ خوارج ہے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا گمراہ فرقا خارجیوں کا فرقہ ہے جنہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا اور ان سے جنگ کی حضرت علی نے بھی جواب میں ان سے جنگ کی خلیفہ تھے مسلمانوں کے وہ اور ان کو قتل کیا یہ کون لوگ تھے یہ پہلے مسلمان تھے لیکن علم صحیح نہیں تھا صحیح فہم نہیں تھا اور غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل سے قرآن کے کچھ بھی مطلب لیا اور اس کی بنیاد پر حضرت علی کو اور بہت سارے صحابہ کو کافر قرار دیا یہاں تک کہ ان سے جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ عبادت کرتے تھے لیکن علم حاصل نہیں کیا تو گمراہی علم کے نہ ہونے سے آتی ہے اس کو ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے جہنم میں جانے کا سبب بھی یہی ہوگا بہت سارے لوگوں کا کہ انہوں نے علم سے اعراض کیا علم حاصل نہیں کیا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہنمیوں کا قول ذکر کیا ہے قالو لو کنا نسنا دسالو لو کہ جہنمی کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنتے یا غور کرتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے اگر ہم غور کرتے دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے جہنمی نہیں ہوتے چلو سمجھ میں نہیں آیا کم سے کم مان ہی لیتے سن کے تو بھی ہم جہنمی نہیں ہوتے اگر ہم دین کی بات سنتے تو سمجھنے کی بھی توفیق ملتی تو ہم جہنمی نہیں ہوتے تو جہنمی جہنم میں جانے کے بعد میں کہیں گے اس بات پر افسوس کریں گے کہ انہوں نے دین کی بات نہیں سنی اور اس میں غور نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہوئی اور نہ ان کے اعمال کی اصلاح ہوئی اور وہ جہنم میں چلے گئے تو دین کی بات نہ سننا دینی مجالس میں حاضر نہ ہونا اور اسی طرح سے اس میں غور و فکر نہیں کرنا یہ آدمی کے جہنم میں جانے کا سبب ہے امام الشوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کننا ما کہ اگر ہم اس بات کو سنتے جو رسولوں نے ہم سے کہی او ناقل ذالک یا اس کے کچھ حصے پر ہی غور کر لیتے سمجھنے کی کوشش کرتے ما کنافی اہل نار ہم جہنمیوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا تو یہ فصل فصل قدیر جو ان کی تفصیل ہے تو بہرحال علم کی مجلسوں سے اعراض علم کی باتوں کو سننے سے پرہیز کرنا آدمی کی ذاتی جہالت اور دوسروں کی گمراہی کا سبب اس کو بناتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی ہم کو توفیق دہ فرمائے تو یہ ہمارا پہلا موضوع تھا جو علم اور اہل علم اور طلب علم اور حفاظت علم ان ساری چیزوں کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ سمجھتا فرمائے خانک اللہ عماشد اللہ, اللہ تفرق